أرض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلف لام مين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم اسی بارے سورہ عمران کے یہ ابتدائی ہیں سورہ عمران کا یہ پہلے رکو آیت نمبر ایک کر آیت نمبر دس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے سورہ عالیہ عمران مدینہ منورہ میں نازل ہوئی یعنی ہجرت کے بعد نازل ہونے والے صورتوں میں سے ہیں اس سور مبارکہ میں دو سو ہیں اور بیس رقوف ہے تین ہزار چار سو اسی کلیمات اور چودہ ہزار پانچ سو بیس حروف ہے اس سور مبارکہ کا جو شانی نزول ہے مفسرین نے احادیث میں اس کی وضاحت فرمائی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو مکہ کے مقابلے میں مدینہ کے اندر یہود بڑے پیمانے پر آباد تھے اور کچھ دیگر اہل کتاب بھی نجران کا علاقہ ان کا مرکز سمجھ جاتا تھا اور مذہبی لحاظ سے یہاں کے آہری کتاب پر سارے لوگ اعتماد کیا کرتے تھے اس لیے جب ان لوگوں تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی خبر پہنچی تو ان لوگوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں کے ستر افراد پر ایک جماعت ترتیب دی اور وہ لوگ مدینہ منورہ میں آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اسلام اور حضرت سلاۃ والسلام کے مطالعہ گفتگو کی تو اس مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے سوالات کے جواب میں نازل فرمایا بنیادی طور پہ اس سرح مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں سے خطاب فرمایا ہے یا دو گروہ اور جماعتوں سے اللہ نے بات فرمائی ہے ایک اہل کتاب یعنی یہود و نسوارہ اور دوسرے وہ لوگ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے پہلے گروہ کو اسی طرز عمل پر تنبیہ کی گئی کہ جو طرز عمل انہوں نے اپنے اعتقاد میں اور اپنے اعمال میں پیدا کیا تھا اور جو خرابیاں ان کے اندر پیدا ہوئی تھی ان سے تبدیل کی گئی کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قرآن اسی دین کی طرف بلا رہا ہے جس کی دعوت شروع سے ہی تمام انبیاء گرام دیتے چلے آئے ہیں اور یہی دین انسان کے فطرت کے عین مطابق ہے اس دین کسی بھی راستے سے جو ہٹ کر رہے ہیں اور جن راہوں کو تم نے اختیار کی ہے وہ راستے وہ عقائد اور وہ امل خود ان کے کتابوں کے روح سے بھی صحیح نہیں ہے جنہیں وہ لوگ زبانی طور پہ آسمانی کتابیں تسلیم کرتے ہیں لہذا اللہ فرماتا ہے کہ اس سچائی کو قبول کرو کہ جس سچائی کے سچا ہونے سے تم انکار بھی نہیں کر سکتے یا اہل کتاب کو دینِ حق کی طرف دعوت دی گی دوسرے جس جماعت یا گروہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے اس صورت میں یہ وہ جماعت ہے جو اب بہترین امت ہونے کی حیثیت سے حق کا عدم بردار اور دنیا کے اسداح کے ذمہ دار بنایا جا چکا ہے اسی سلسلے میں ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ انہوں نے اپنے اس ذمہ داری کو بہترین امت کے ہونے کے ناطے سے جو اللہ نے ان پہ ڈالی ہے اس داری کو کس طرح سے پورا کریں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وفد آیا تھا نجران سے مدینہ میں آ کر انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور یہ روایت میں آتا ہے کہ اصل کا وقت تھا نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی اسلام کو قبول کر لو تو ان لوگوں نے کہا کہ بھی ہم تو اسلام پہلے ہی قبول کر چکے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اسلام وہ نہیں جسے تم لوگ کہتے ہو اس لیے کہ تمہارے لوگ تم لوگوں کے اعمال اور عقائد میں شرک داخل ہو چکا ہے بد اعتقادی پیدا ہو چکی ہے انہوں نے پوچھا مثلا تو اللہ کی رسول نے فرمایا کہ مثلا تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو اسی طرح سے دیگر وہ باتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے گن گن کے رکھی اور ان سے پھر ان باتوں میں سوالات پوچھے جس سے وہ بالآخر لاجواب ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیاتوں میں انہیں باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے ناچی اللہ کا ارشاد ہے الف یہ حروف مقدعات ہے یا حروف متشابہ ہے کہ جس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ اللہ نے بطور امتحان کے نازل فرمائے ہیں کہ آیا لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر اعتماد رکھتے ہوئے اللہ کے باتوں پہ یقین کرتے ہیں یا کہ پھر خود سے اللہ کے نازل کردہ قرآن کے الفاظ کے معنوں کے جستجو میں لگ جاتے ہیں اور اپنے طرف سے اس کے معنی نکالتے ہیں اللہ الہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں الا ہوا مگر وہی الحی القیوم جو سدا زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ سلاط نہ ہمیشہ سے زندہ تھا اس لیے کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ کے پیدائش کے قائل تھے یعنی عیسائی اور دوسری بات یہ کہ وہ اس بات کا بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ سلاط وفات پا جائیں گے اور ان میں سے بعض کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ و سلام تو وفات پا چکے ہیں تو بھی جو پیدا ہو اور جو وفات پائے وہ بھلا خدا کیسا ہو سکتا ہے اس لیے اس آیات میں بتایا گیا کہ اللہ تو وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں اور اس کی صفات میں یہ ہے کہ وہ سدا زندہ اور دوسروں کو زندگی عطا فرمانے والا سدا قائم رہنے والا اور دوسروں کو تھامنے والا ہے نظبر عالح ہم نے آپ پر ایک سچی کتاب نازل کی مصدف المہ بین یتھی جو تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو نظر سے وہ ان زل طورات و انجیل اور اسی نے تورات اور انجیل کو نازل فرمایا من قبل اس سے پہلے حدلا جس میں لوگوں کے ہدایت کا سامان تھا وہ ان زل اور اسی نے فیصلے نازر فرمائے ان اللہ بے شک بولوں جو منفر الله بےآت اللہ اللہ کے آیتوں کی لخم عذاب الشدید ان کے لیے سخت عذاب ہے عزیز اور اللہ عزیز اور بے شک اللہ وہ ذات ہے کہ جس پر کوئی چیز ٹوٹی ہوئی نہیں ہے پھر عروبی زمین میں وہ لاف اور نہ آسمان میں والذی اللہ وہ ذات ہے یعنی ہمارے اللہ کے صفات یہ ہیں یصوروکم فی الارحان کہ جو نخش بناتا ہے تمہارے ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں کیف یشاؤ جس طرح وہ جا ہے تو رحم مادر میں جہاں انسان اپنے کسی بھی ضرورت کو خود سے پورا نہیں کر سکتا جب اس بیبسے کے عالم میں اللہ کے ذات نے اس بے یار اور مددگار نہیں رہنے دیا بلکہ اللہ نے جیسے چاہا اس کی تصویر بنائی تو وہ اللہ اس انسان کو دنیا میں جب یہ انسان کچھ کرنے اور کہنے کا قابل ہوتا ہے تو وہ اللہ اس انسان کو ایسے بے یار اور مددگار کیسے چھوڑ سکتا ہے تو جیسے اللہ نے اس انسان کے رحم مادر میں اس کے تمام تر ضروریات کو اپنے قدرت سے پورا کیا اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں آنے کے بعد اس انسان کے آخرت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کے لیے رہنما کتاب یعنی نازل فرمائی لا الہ اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں اللہ و مگر وہی العزیز الحکیم جو زبردست حکمت والا ہے یعنی اس اللہ کے تمام احکامات بڑے حکمت پر مبنی ہے اللہ اللہ زادہ انزل علیہ کتاب جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی من اس کتاب میں سے آیتن کچھ آیاتیں ہیں محکمات جن کے معنی بڑے واضح ہیں ہن ام البیں وہی اصل کتاب ہے یعنی وہی اصل مقصد کتاب ہے وہ اخرو اور کچھ دوسری آیاتیں ہیں جس کے معنی معلوم نہیں کی جا سکتی پرانی مجید میں دو طرح کے آیتیں ہیں یعنی ایک آیت ہے وہ کہ جن کے معنی معلوم کرنا اور سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا بڑا واضح ہے اور آسان ہے اور دوسرے قسم کی آیتیں وہ ہیں جو اللہ نے بطور آزمائش کے نازل فرمائے کہ اللہ نے ان کے معنی, معنی کو واضح نہیں فرمایا بندوں کے کی امتحان کے لیے کہ آیا بندے اللہ کے بات پر اعتماد کرتے ہوئے ان واضح احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے ہیں یا کہ پھر ان متشابہات کے پیچھے پڑھ کر اپنی زندگی کی قیمتی لمحات ضائع کرتے ہیں اور اس کی مثالیں بالکل ایسے ہی ہیں اس طرح کے الف لین اب یہ حروفی متشابہات میں سے اس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جب اللہ نے نہیں بتائے تو ہمیں اس تھو میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بے اس کے کی معنی کیا ہے روایت میں آتا ہے کہ جو وفد نجران سے آیا تھا اہل کتاب کے حضور نبی کریم صلیم کے پاس انہوں نے اللہ کے رسول سے بحث کی جب آخر میں وہ لا جواب ہوئے تو کہنے لگے کہ بھائی ہمارے لیے یا ہمارے سچائی کے لیے تو آپ کے قرآن کے وہی باتیں کافی ہے کہ آپ کے قرآن میں اللہ نے آپ نے حضرت یس السلام کے متعلق ناز فرمایا کہ وہ کلیمت اللہ ہے وہ روح اللہ ہے وہ اللہ کی روح ہے وہ اللہ کا کلمہ ہے جب وہ اللہ کا روح تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی روح اللہ سے جدا نہیں ہے اللہ تبارک و اطالہ نے فرمایا کہ یہ وہ کلمات ہیں کہ جو متشابہات میں سے ہیں اور متشابہات کے متعلق حکم یہ ہے کہ ان ہی احکامات کے متعلق قرآن کی دوسرے آیتوں میں وضاحت معلوم کرنا چاہیے اگر دوسری جگہ سے وضاحت مل جاتی ہے تو پھر ان متشابہات کو ان واضح احکامات کے مطابق ڈال دینا چاہیے بالکل اسی طرح اس طرح, اس طرح کہ حضرت عیصع علیہ السلام کو متعلق ان لوگوں کو غلط فیمی ہوگی کہ اللہ نے ان کو روح اللہ کا جس کا مطلب یہ کہ اللہ کی روح ہے یا اللہ کا کلمہ ہے لہذا وہ اللہ ہے یا عبادت کا مستحق ہے دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے متشابہات کے جواب دی ہے ان نمسند حضرت عیسیٰ علیہ کے اللہ کے مثال اللہ کے نزدیک ایسی ہے جس سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا تو اگر تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ سلاد و کے متعلق یہ شبہ ہو رہا ہے کہ یہ خدا ہے اس لیے کہ ان کے والد نہیں ہیں تو بھئی یہ عقیدہ تو پھر تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی رکھنا چاہیے اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہے والدہ تو ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی نہ تو والدہ تھی اور نا والدیں تو پھر وہ سب سے بڑا خدا ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی کا سو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے کجروی ہے بیماری ہے حق کی پیروی واضح نہیں ہے اور طلب نہیں ہے فج تب تو وہ پیروی کرتے ہیں ماں ان آیتوں کے تشا باہمن جو اللہ کے نازل کردہ قرآن میں متشابہات میں سے ہیں اور یہ اس لیے اس کے ٹھو میں پڑتے ہیں ابتغ الفطنت لوگوں میں گمراہی پلانے کے غرض سے کہ بے اللہ کے عجیب قرآن ہے کہ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتی تحویل ہی اور ان متشابہات کو اپنے طرف سے معنی بنانے کے ورز سے حالانکہ وہ تحویل ہو اور نہیں جانتے ان متشابہات کی حقیقت کو اللہ مگر اللہ وراس ہوں نہ علم اور جو علم کے اندر رسخ رکھنے والے ہیں جو مضبوط علم والے ہیں یا آمنا بھی وہ کہتے ہیں کہ بھی ہم اس پر ایمان لائے ہیں قل من کے ربنا یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے لہذا جب اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کا دیگر بے شمار واضح احکامات نازل فرمائے تو ہمیں متشابہات کے معنی میں نہیں پڑنی چاہیے کہ جس میں ہم اپنا وقت ضائع کریں وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا اللہ الْأَلْبَابِ الباب اور اس سے سمجھ حاصل نہیں کرتے مگر وہی لوگ کے جو عقل والے ہیں بلکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پر کامل ایمان رکھنے والے ہیں وہ تو ہر وقت اللہ کے سامنے دس بدعا دیتے ہیں کہ رب اے ہمارے رب لاتے خلو بنا ہمارے دلوں کو نہ پہرنا بعد از ہدایتنا بعد اس لیے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا حا مل کا اور تو عنایت کر ہم کو اپنے طرف سے انکا تمام لوگوں کو ضیاء مل بفی اس دن جس میں کوئی شبہ نہیں یعنی قیامت کے دن ان اللہ بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے ایک ایسے طرز عمل اختیار کرنے کے بارے جو اللہ کے حکموں کے متعلق یا قرآن کے متعلق اختیار کیا جائے کہ جو بندی کے لیے خود بھی باعث گمراہی بنے اور دوسروں لوگوں کے لیے بھی وہ باعث شکوک اور شبہات لہذا اللہ کے قرآن کے آیات کا جو معنی سمجھ میں نہ اس کو اللہ کے حوالے کر لینا چاہیے اور جو واضح احکامات دوسری طرف موجود ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے رب باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسری بار سور عال عمران کی دوسری رکو ہے یہ اور یہ دوسرا رکو آیت نمبر دس سے لے کر آیت نمبر اکیس تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی نے ابتدائی طور پہ ان اسباب کو اخت ذکر فرمایا ہے اور تذکرہ کیا ہے کہ جن اسباب کی وجہ سے انسان عموماً اللہ کے حکموں کی ادائیگی میں کوتاحی کرتا ہے اور چشم پوش اختیار کر لیتا ہے اور وہ اسباب یا وہ فوائد ہے اپنے کنبے کے افراد ان کے خواہشات اور ان کے رضام کے لیے بعض مرتبہ انسان ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جن کاموں کے کرنے سے اللہ نے صراحت سے منع کیا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ اللہ کے رضا کے مقابلے میں اپنے آل اور اولاد کے رضا کو مقدم رکھ لیتے ہیں اور اس طرح سے وہ اللہ کے آیتوں کا عملی انکار کر لیتا ہے دوسرے انسان کو حاصل ہونے والے مختلف ذرائع سے وہ مار ہے کہ اگر بندہ اللہ کی مرضی کے مطابق مال کمائے تو شاید وہ اس مال کو حاصل نہ کریں کہ جو مال اس کو اللہ کے حکموں سے ہٹ کر کے حاصل ہو سکتا ہے لہذا وہ اپنے مال کے محبت میں اتنا ڈھوک جاتا ہے کہ اللہ کے احکامات کو پس پشتا دیتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے یہ دو پسندیدہ چیزیں یعنی تمہارا اول, آل اور اولاد اور تمہارا مال کہ جس کی وجہ سے تم اللہ کے احکامات کو پس پش کر چکے ہو یہ تو دونوں فانی ہے ختم ہو جائیں گے یہ صدا تمہارے پاس نہ رہیں گے اور نہ تم صدا ان کے پاس رہو گے لہذا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے پاس انسان صدا رہنے کے لیے جا رہا ہے اور جو انسان کے پاس صدا رہنے والا ہے اس کے طرف توجہ کرنی چاہیے اور انسان سدا جس کے پاس جا رہا ہے وہ اللہ کے ذات ہے لہٰذا اللہ کے رضا مندی کو سب سے مقدم جاننا چاہیے اور انسان کے پاس سدا رہنے والے جو چیز ہے وہ اعمال کہ اگر اس کے اعمال ٹھیک ہوئے تو یہ خوشحال رہے گا اور اگر اس نے اپنے پاس سدا رہنے والے اعمال کھوٹا رکھے تو پھر یہ پریشان رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشار ہے این ال لوینہ کا فروغ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے لن تب نیان کام نہیں گے ان کو اموالهم ان کا مال والا اولاد اور نہ ان کے اولاد مین اللہ اللہ کے سامنے کچھ بھی اولا خود اور وہ وہی لوگ ہیں جو ایندھن بننے والے ہیں آگے اب عالِنا جیسے دستور ہوا فرآن والوں کا یا جیسے اللہ نے حالت کر دیا فروہیوں کا والذین امن قبل اور وہ لوگ جو ان سے پہلے وہ گزرے کہ جو اپنے ظاہری خوشحالی کے نشے میں اتنے ڈھوب گئے کہ اللہ کے احکامات کا انکار کر گئے لیکن اللہ کے احکامات کا وہ انکار اور ان کے وہ ظاہری خوشحالی ان کو بربادی سے نہ بچا سکی اور کامیابی سے امکنار نہ کر سکی اور نہ ان کو دنیا میں ہمیشہ از زندہ رکھ سکی کیا ضبوب آیا کہ انہوں نے ہمارے آیتوں کو جٹلایا بزن بس اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑا واللہ اللہ شدید الحقاب اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے کفروسرون کہہ دیجیے ان لوگوں سے یہ منکر ہے کہ جن تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تم سبوں کو جمع کیا جائے گا جہنم کی طرف وہ بے اسلم اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے یہ نے ہیں کہ جنگ بدر کے بعد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کو جمع کیا جن میں سے غالب اکثریت یہود کی تھی اور ان کے سامنے جنگ بدر کے سارے حالات کی مکہ والوں نے اللہ کے حکموں کے خلاف کمر باندھا اللہ نے ان کے کمر کو توڑ دیا اور اگر تم لوگ بھی ایسے ہی اللہ کے حکموں اور میرے طریقوں کے مخالفت پر کمر بستر رہے تو این ممکن ہے کہ اللہ جلد تمہارا بھی یہی حشر کر دے جو ان کا ہوا ان لوگوں نے مزاقت کہا کہ وہ لوگ تو جنگ کرنے سے نہ بلدتے اور اگر ہم سے مسلمانوں کے ٹکر ہوئی تو ہم مسلمانوں کو دکھا دیں گے کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارا اپنے بارے میں خیال ہے اس لیے کہ کسی کی کوئی قوت اللہ کے طاقت کے سامنے نہیں چلتی اور پھر وہی ہوا کہ غزوہ خبر کے موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام منکرین اہلی کتاب کو نیس فرمایا مسلمانوں کے ہاتھوں سے اور ہمیشہ کے لیے ان کو جزیرۂ عرب سے باہر رہنے کا حکم نازل فرمایا جنگ بدر یہ مشہور وضو ہے جو باقاعدہ مدینہ منورہ میں پہلے مرتبہ لڑا گیا اور اس میں تقریباً تین سو تیرہ صحابۂ کے نے شرکت فرمائی اور دوسری طرف جو دوسرا فریق تھا دشمن ان کے تعداد کچھ ایک ہزار کے لگ بھگ تھی اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کے ساتھ عجیب معاملہ فرمایا اور وہ یہ کہ مسلمانوں کو اپنا فریق مخالف ان سے دو جن دکھائی دے رہا تھا یعنی بجائے ایک ہزار کے دو ہزار دکھائی دے رہے تھے اور کفار کو مسلمان ان کے اصل تعداد سے تو یعنی بجائے 313 کی وہ تین سو چھبیس دکھائی دے رہے تھے یہ اس لیے کہ ایک تو کفار جو ہے وہ تاکہ بھرپور طریقے سے مسلمانوں کے خلاف تیاری کریں اور کل کو ان کو اپنی کسی کمی پر افسوس اور نزامت نہ ہو کہ بھائی ہم نے تو ان کے خلاف تیاری ہی کم کی تھی اس لیے اللہ نے ان کو ان کے دشمن دوگنے تعداد میں دکھائی تاکہ وہ اس دوگنے تعداد کے لحاظ سے تیاری کریں دوسری طرف اللہ نے مسلمانوں کو ان کی تعداد وجہ ایک ہزار کے دو ہزار کے قریب دکھائی اس لیے تاکہ مسلمان یہ یقین کر لیں کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اپنے ذاتی حیثیت سے جب تک اللہ کی مدد ہمارے شامل حال نہ ہو اور تاکہ وہ زیادہ یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف متوجہ ہو اس جنگ میں مسلمانوں کے پاس ٹوٹری دو گوڑے ستر اونٹ چھ زرہے اور آٹھ تلواری تھی جبکہ ان کے مقابلے میں جو کفار تھے ان کے پاس سو گوڑے اور سات سو اونٹ اور بےکثرت زیرہ اور ہتھیار وغیرہ کے یعنی نیزے اور تلواری وغیرہ اتنے بڑے طاقت اور اتنے بڑے جنگی تربیتی یافتہ قوت کو اللہ نے ایسے قلیل تعداد مسلمانوں کے ہاتھوں سے شکست سے امکنار کیا اور اللہ نے ان کو دوسری قوموں کے لیے نشان عبرت بنایا تو ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور اہلی کتاب کی توجہ ذرا اس واقعہ کی طرف منظور فرمایا کہ آیتن یقیناً ہے تمہارے سامنے ایک نمونہ شیخی عطی نے ان دو فوجوں کے متعلقہ جن کا آپس میں مقاتلہ ہوا آپس میں مقابلہ ہوا تو قاتل فی سبیل اللہ ایک وہ فوج جو اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی یعنی مسلمانوں کی وہ اخراق اور دوسری فوج کافروں کی تھی ہم مثلے ہم کہ دیکھتے ہیں وہ اپنے سے اپنے فریق کے مخالف کو سے یعنی بظاہر ان کو یقین ہے واضح طور پر ان کو دکھائی دے رہا ہے کہ بے اس کا دشمن ان سے تعداد میں کئی گنا بڑھ کر ہے اللہ نثر ہی اور اللہ طاقت عطا فرماتا ہے اپنے مدد کے ذریعے میں جس کو چاہے بے شک اس واقعہ میں عبرت ہے دیکھنے والوں کو حب من انسان عموماً جن چیزوں کے محبت میں اندھا پن کا شکار ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان آیاتوں میں ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کی حصول میں انسان اپنی زندگی کی بہترین اوقات اور بہترین صلاحیتوں کو صرف کرتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں وہ اللہ کی دین کی سربرندی کے لیے کچھ کوشش بھی نہیں کرتے اور اگر کوشش کرتے ہیں تو وہ بہت کم صلاحیتوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کہ جو صلاحیتیں وہ اپنے ان خواہشات کے تکمیل کے حصول کے سامان میں صرف کرتا ہے چنانچہ اللہ کا شر ہے کہ سی نلنا لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا ہے یا لوگ محبت میں ڈھوب گئے ہیں حب شہواتے مرغوب چیزوں کے محبت میں جو چیزیں ان کو پسند ہیں مثلاً من نسا عورتیں ولبنینا اور بیٹے اچھی بیوی ہونے چاہیے اور بیٹے ہونے چاہیے بل قانوتی اور وہ خزانے جو جمع کی ہوئی ہو یعنی بڑے پیمانے پہ مال و دولت ہونا چاہیے مینا صحاب سونے میں سے خیل مسے اور نشان کی ہوئی گوڑے یعنی وہ گوڑے جن پر ان کی خوبصورتی اور ان کے اعلی معیار ہونے کی نشان لگے ہوئے ہوں وام اور مویشیاں انسان ان چیزوں کے محبت میں ڈوب چکا ہے اللہ فرماتا ہے دنیا یہ تو فائدہ اٹھانے کا سامان ہے دنیاوی زندگی کے حد تک وہ حسن اور اللہ ہی کے پاس ہے سب سے اچھا ٹھکانا اور وہ اللہ کے پاس کا سب سے اچھا ٹھکانا حاصل ہوتا ہے اچھے اعمال کے وجہ سے اور اچھا اچھا عمل وہ ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے اچھا کہا ہو اور کہہ دیجیے اونبیم بخیر کیا میں تم کو نہ بتاؤں سے بہتر چیزیں جن کو تم نے سب سے بہتر گردان رکھا ہے دنیا کے اندر للبین اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کا تقوع اختیار کیا ہے اور یہ ہے ان کے لیے ان کے اور وہ ہے جنات باغات ایسے باغات کہ جو زرخیزی کے لحاظ سے بھی مثال ہوں گے کہ تجرب من تجربہ انہاروں کہ اس کے نیچے نہری بھی رہی ہوگی گی خالدین فیحا اور یہ ہمیشہ رہیں گے ان باغوں میں و اضوا جم اور صاف ستری بیویاں ہوں گی اور رضوا من اللہ اور اللہ کی طرف سے رضا مندی بھی ہوگی واللہ عمبر بالعباد اور اللہ کے نگاہ میں ہیں اس کے بندے تو اللہ کی رضا جب شامل حال ہو جاتی ہے تو بندے کو سب کچھ مل جاتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احساس ہے کہ اگر بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے غرض سے سارے لوگوں کو ناراض کر دے یعنی اگر بندہ اللہ کی رضا والے کام کرتا ہے اور اللہ کے رضامندی کے کاموں کی وجہ سے اس سے سارے لوگ ناراض ہو جائے تو یہ سودا اس کے نقصان کا نہیں ہے اس لیے کہ جو لوگ اس سے اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے ناراض ہے اللہ ان ناراضوں کا خالق اور مالک ہے وہ ان کو ان سے جلد راضی فرما لے گا لیکن جس نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا تو یہ لوگ نہ موت کے وقت اس کا ساتھ دیں گے نہ قبر میں ساتھ دیں گے نہ حشر میں ساتھ دیں گے نہ حساب اور کتاب میں ساتھ دیں گے لہذا سب لوگوں کو راضی کر کے اس نے جو اللہ کو ناراض کر دیا یہ اس نے سب سے بڑا گھاٹے کا سودا کر دیا اور نقصان کر دیا واللہ بالعباد اور اللہ تبارک و تعالی کے نگاہ میں ہے اس کے بندے اللہ یہ وہ لوگ ہیں یقولون جو کہتے ہیں ربنا کہ اے ہمارے رب اننا آمننا کہ بشک ہم ایمار لائے ہیں فافر لنا سو ہمارے لئے بخشنے ذنوبنا ہمارے گناہوں کو وقن عذاب النار اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی کا اشاد ہے فمن زخزخہ عن النار و ادخل الجنت فقد فاز کہ جو جہنم کے آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی حقیقی کامیابی سے ہم کنار ہوا یہ ایمان والے۔ ان اوصاف کے حامل ہے یہ صبر کرنے والے اللہ کے احکامات کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے والے اللہ کے ناراضگی والے کاموں کے سے اپنے آپ کو پابندی کے ساتھ بچانے والے اور مشکلوں پر اپنے آپ کو قابو میں رکھنے والے کہ مشکلات میں وہ اللہ کے ناراضگی والے کاموں کا انتخاب نہیں کرتے بلکہ خود کو قابو میں رکھتے ہیں تو صبر کی یہ تین معنی ہیں اور سوادرینا اور سچے وانطینا اور اللہ کا حکم بجا لانے والے والمنفقین اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے والمستغفرین بالاسحار اور پچھلی رات اللہ سے توبر استفار کرنے والے کہ راتوں کو اٹھ کر جب کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا تو اس کا عقیدہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے وہ اللہ سے توبر استغفار کرتا ہے شاہد اللہ اللہ نے گواہی دی ہے انہ یہ کہ اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی بندگی کا لائف نہیں اللہ مگر وہی فرشتوں نے بھی اس بات کی گواہی دی اول اور وہ لوگ صاحب علم ہیں، اور قائم بالقص جو انصاف کے قائم ہے وہ بھی اس بات کی شہادت دیتے ہیں۔ لیکن جو انصاف سے ہٹ گئے ہیں دنیا یا دنیا کے اسباب کے محبت میں تو ظاہر بات ہے انہوں نے پھر اہل کتاب کی طرح اس بات کی شہادت نہیں دینے لا اللہ اس کے سوا کوئی بندگی کا لاک نہیں اللہ هو مگر وہی اللہ عزیز الحکیم جو زبردست حکمت والا ہے بے شک دین جو اللہ کے ہاں ہے وہ اسلام وہ فرما برداری اختیار نہیں ہے دین کا معنی ہوتا ہے طرز عمل یا طرز زندگی تو اللہ کے ہاں انسان کے جو طرز عمل قابل قبول ہے اور جو اس کے لیے باعث اجر بننے والا ہے وہ وہی طرز زندگی ہے جو اسلامی طرز زندگی ہے اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ اور جو اسلامی طرز زندگی سے ہٹ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی طرز زندگی اختیار کرے گا یہ سوچ کر کہ اس سے میں اللہ کو راضی کروں گا تو وہ اللہ اس سے ہرگز راضی نہیں ہوگا اس لیے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے جس طرز زندگی سے راضی ہونا ہے وہ اللہ نے قرآن میں بتا دی ہے اور اللہ کے رسول نے اپنے کردار سے سمجھا دیا وہ مختلف البین عد الکتابہ اور مخالف نہیں ہوئے وہ لوگ جو اہل کتاب ہے اللہ بین مگر ان کے پاس علم آ جانے کے بعد محض آپس کے زد کی وجہ سے اور ان کے یہ تھی کہ بھائی اللہ کا آخری رسول ہم اہل کتاب میں کیوں نہیں آیا اللہ نے ان کو خوریش میں کیوں بھیجا اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو اس آخری رسول پر آخری پیغام کے نازل ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو سب سے افضل ترین قرار دیا کہ جن لوگوں نے اللہ کے آخری رسول پر ایمان لایا اور جو لوگ قرآن کی تصدیق کر گئے تو ظاہر بات ہے اس کی وجہ سے ہم سے ہمارے اصل امت ہونے کا وہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اعزاز عطا فرمایا تھا وہ ختم ہوا تو عزت کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے ہماری یکفر بایا دلّاہے اور جو کوئی انکار کرے اللہ کے حکم کا تو ان اللہ حسل حساب سو اللہ جن حساب رہنے والا ہے یہ حقیقت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بچہ کل جوان اور آنے والے سال وہ بوڑھا ہو کر موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے اس لیے محقین فرماتے ہیں کہ کل ہو قریب جو کچھ آنے والی چیز ہے اس کو دور نہ سمجھو وہ جلد آنے والا ہے لہٰذا اس کے لیے تیاری کرواج کا بس اگر یہ لوگ پھر بھی آپ سے بانسوں میں الجھے رہیں تو کل بس آپ ان سے کہیے کہ بھائی اسلم تو وہ جیا کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا اور انہوں نے بھی جو میرے پیروکار ہے یعنی بھئی ہم تو مسلمان ہیں ہم تو اللہ کے حکم بردار ہے کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو اہلی کتاب ہے ولمی اور وہ جن کو کتاب نہیں دی گئی یعنی جیسے مشکی مکہ ان سے کہی اسلم تم کیا تم اللہ کے حکم برداری اختیار کرو گے ف ان اللہ فرماتا ہے اگر وہ لوگ حکم برداری اختیار کر لیں فقد تدو بس یقیناً وہ لوگ سیدھا راستہ پا لیں گے وہ ان اور اگر وہ منہ ہوئے پھیر لیں روگردانی کر لیں انکار کر لیں تو فنما عَلَيْكَ کلبلا بس آپ کے ذمہ ان تک صرف پیغام پہنچانا ہے وہ اللہ عباد اور اللہ کے نگاہ میں ہے اس کے بندے کہ اللہ کے بندے اللہ کے حکموں اور اللہ کے رسول کے پیغام پہ کس رد عمل کا اظہار کرتا ہے یہ اللہ کے نظر میں ہے اور اسی علی مزاج نے ان کے اس طرز عمل کا حساب لینا ہے واہ روانہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم تیسری پار سران کی یہ تیسری رقو ہے اور یہ تیسرا رکو آیت نمبر اکیس سے لے کر آیت نمبر اکتیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احلی کتاب کو تندید فرمائی ہے کہ وہ اپنے عقائد اور اعمال کے متعلق خوشخیمی کشکار نہ ہوں بلکہ انہوں نے اپنے اس طرز عمل سے اللہ کے کئی احکامات کو پس پسپٹ ڈالنے کے ساتھ ساتھ ان کی تاریخ اس کربناک واقعات سے بھرپور ہے کہ انہوں نے کئی اللہ کے پیغمبروں کو شہید کیا اور کئی مسلمانوں کو انہوں نے بے گناہ مسلمانوں کو بھی مار ڈالا اور یہ وہ طرز عمل ہے کہ جس سے انسان کے کی ہوئے چھوٹے موٹے نیکیاں بھی اکارت ہو جاتی ہے ضائع ہو جاتی ہے کچھ ان خدشات کا ذکر ہے کہ جب وہ نجران سے آیا ہوا وفد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لاجواب ہوا تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب میں ہمارا بڑا عزت اور احترام اور احترام ہے اور ہمیں بڑے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے روم کے بادشاہ ہمارے لیے جو کہ عیسائی ہے یہودی ہے اور بہت بڑے بڑے تحفے اور تحائف بیچتے ہیں اور یہ روم کی جو عیسائی ہے اگر ہم ایمان لے آئیں تو ان کے طرف سے بھیجے جانے والے سارے تحفے اور تحائف اور وظیفے ہمارے بند ہو جائیں گے اور ہمیں جو عزت اور احترام کا مقام دیا گیا ہے یہ ہم سے چھین لیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بھی سارے عزتیں اللہ ہی کے دست قدرت میں ہیں وہ جس کو چاہتا ہے عزت سے ہم کنار کر لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کو قار مزلت میں ذلیل اور رسوا کر لیتا ہے اور یہ دوسرے حالات سے ہم کنار ہونے والے لوگ وہی ہے کہ جو اللہ کے سری حکموں کے مقابلے میں اپنے خواہشات کے پیروکار بن کر اللہ کے حکموں اور اللہ کے پیغمبروں کے طریقوں کا انکار کر جاتے ہیں اللہ کا شاد ہے ام اللہ بے شک بولو یقفی جو انکار کر گئے اللہ کے آیتوں کا وہ تلون اور جنہوں نے قتل کیا ہے پیغمبروں کو بغیر حق نا حق وہ اللہ اور وہ جو قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو یا امرون اب جو حکم کرتے ہیں لوگوں کو انصاف کا من منحصر لوگوں میں سے فبشرهم حم بےآن سو ایسے قاتلوں کو درناک آزاد کی خوشخبری سنا دیجیے پیشگی ان کو بتلا دیجیے کہ اللہ کے ہاں آپ لوگوں کو کن حالات کا سامنا کرنا ہوگا تو پیغمبر کو شہید کرنا اور بغیر کسی وجہ کے کرم پڑنے والے مسلمان کو شہید کرنا یہ اللہ کے ہاں ناقابل موفی جرائم سے ہے اک الدینہ یہی ہے وہ لوگ ابھی تک فی دنیا برآر کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہوئے سیا ہوئے تو ایسے لوگ جو ایک طرف بے گناہ مسلمانوں کو شہید کرتے ہیں اللہ کے پیغمبروں کو شہید کرتے ہیں تو ایسے لوگوں زندگی کی زندگی کے دوسرے رخ میں اگر بظاہر کچھ نیک اعمال ہو تو وہ نیک امال آخرت میں ان کے لیے نجات کا باعث نہیں بن سکیں گے اس لیے کہ ان کے مقابلے میں ان کے جرائم بہت بڑے بھی ہے اور بہت زیادہ شدید پر بھی اللہ کے ارشاد ہے الحمدین کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو حصہ دیا گیا جب ان کو بلاتے ہیں قرآن کی طرف لیہ تاکہ ان کے درمیان فیصلہ ہو سننا طب اللہ فریق المین پھیر جاتی ہیں ان میں سے ایک جماعت اس حال میں تو مکمل کتاب اللہ کی طرف سے نہیں تھی انجیل مکمل کتاب اللہ کی طرف سے نہیں تھی اور یہی حال زبور کا تھا ان آسمانی کتابوں میں چند تسبیحات تھے چند ذکر و اذکار تھے اور چند احکامات تھے ان کتابوں میں مکمل ضابطۂ حیات جو قیامت تک کے تمام لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی ضرورتوں کو پورا کرے اور اس طرز زندگی میں ان کے رہنمائی کریں اور اس زندگی میں ان کو وہ امور بتائیں کہ جو ممنوع ہو یہ اللہ نے صرف قرآن میں نازل فرمائی اور قرآن ہی تورات انجیل اور زبور کا انکار نہیں کرتا بلکہ قرآن طورات انجیل اور زبور کا وہ مکمل صورت ہے جس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کے طرز عمل کو نہیں دیکھا کہ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا جنہیں مکمل کتاب ان کے پاس نہیں اس لیے کہ اگر مکمل کتاب تورات ہوتی یا انجیل ہوتی تو پھر اس کے بعد کسی دوسری کتاب کے نازل کرنے کا سوال ہی نہیں تھا اللہ کے اشعار ظالی اس لیے بے انہم یہ کہ وہ کارو کہتے ہیں لن تمسن ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی اما معدودات سوائے چند گنتی کے دنوں کے یہ اہل کتاب کا اپنے بارے میں ایک درسیم تھی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں ہم جہنم میں جائیں گے نہیں لیکن اگر چلے بھی گئے تو سوائے چند گنتی کے دنوں کے اس کے سوا ہم جنت میں زیادہ نہیں رہیں گے اللہ فرماتا ہے کہ بغوں کی دینا قانوی افترون اور ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کے دین میں ما ان باتوں نے قانون یفترون جو انہوں نے اپنے طرف سے بنائی ہے اس لیے کہ ان کے دین میں جو اللہ کی طرف سے نظر کر دبا تھی اس میں تو واضح احکامات تھے کہ بھئی ہر حال ہر آن ہر عمل اور ہر قول کو اللہ کے حکموں کے مطابق ڈالنا ہے اور اللہ کے حکموں میں اللہ کے آخری رسول پر ایمان لانا اور اللہ کے آخری رسول کی تصدیق بھی تھی لیکن اس کے برخلاف ان لوگوں نے ان آسمانی کتابوں میں اپنے طرف سے اس جو کو شامل کیا رکھا کہ بئی ہمارا مذہب ہی سدا قیامت تک رہنے والا ہے اور ہم ہی اللہ کے پیارے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ غرحوں کی دین ہم, ہم کامیاخترون ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کی دین کے اندر ان باتوں نے جو انہوں نے اپنے طرف سے بنائی فقائی فراج جمع پھر کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے ان لا لیا بفی جس میں کوئی شک نہیں کل بحفیت اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو بدلا ماں کا سبق جو کچھ اس نے کیا وہم لا اس اور ان کے ساتھ کوئی وہصافی نہیں کی جائے گی ام مالک یہ ہے جواب ان لوگوں کی اس آخری خواہشات کے ہاتھوں مغلوب ہوئے سوال کا کہ بھائی اگر ہم ایمان لے آئے اہلی کتاب تو ہمارا وظیفہ بن ہو جائے گا الحمد آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ مالک الملک تو ہی تمام سلطنتوں کا مالک ہے تو تل ملک کا منتشا جس کو تو چاہتا ہے اس کو حکومت عطا فرماتا ہے وطنز ملک من منتشا اور جس سے تو چاہتا ہے اس سے حکومت کو جن لیتا ہے اور تو عز و اور جس کو تو چاہتا ہے اس کو عزت عطا فرماتا ہے اور تو ذل و اور جس کو تو چاہتا ہے اس کو زریل کر لیتا ہے خیر تیرے ہاتھ میں ہیں سب طرح کی خوبیاں بے شک تو ہر چیز بے ہے تو دنیا کے یہ عزتیں دنیا کے یہ نیک یہ تو امتحان کے طور پہ ہے کہ بند ان عزتوں کے اندر رہ کر وہ اللہ کے بارے میں کیا طرز عمل اختیار کرتا ہے حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ آج کا بادشاہ کل کا بادشاہ نہیں رہے گا تو لارے اللہ تو ہی داخل کرتا ہے رات کو پھر نہارے دن کے اندر وہ تو لجن نہار فی اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات کے اندر یعنی رات کے بعد تو ہی دن کو لاتا ہے اور دن کے بعد تیرے ہی حکم سے رات آتی ہے وہ لے تھے اور تو نکالتا ہے زندے کو مردے سے مرا ہوا انڈا ہے اس سے زندہ بچہ نکل ہے جس میں نہ ہوا داخل ہونے کی کوئی جگہ ہے نہ پانی کی پینے کی پینے کوئی سامان ہے اور نہ دہانے کی اس میں سے ایک زندہ کا تبھی توجہ باہر نکل آتا ہے اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے اس طرح کے مرا ہوا انڈا زندہ مردے سے نکل ہے وہ طرز کو منتشا اور تو رزق دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب بغیر حساب اور کتاب کے لا يتخذ المؤمنون ان آیتوں میں اللہ الفرینوں سے مخاطب ہے کہ مسلمان ہمیشہ اپنے خواہ رہے ہمیشہ اپنے کی مخلص اور مسلمان مسلمان کے مقابلے میں کافر کے مفادات کو پورا نہ کریں لیکن اگر کوئی مسلمان کافروں کے ہاتھوں اتنے مغلوب ہو گئے ہو کہ ان کے پاس ان کے ہام ہاں ملانے کے سوا کوئی کاراچار نہ بچے تو پھر اللہ کا حکم یہ ہے کہ ایسے حالات میں ایسے درمیان کا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے وقتی طور پہ کافروں کے ظلم کا وہ خطرہ بھی ڈل جائے اور جس سے مسلمانوں کے مفادات کو بھی کوئی غزل نہ پہنچے کوئی نقصان نہ پہنچے لیکن اس طرح عمل میں کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار کے مفادات کے محبت میں تم بھی ڈھوب جاؤ اور تم مسلمانوں کے مفادات کو نقصان پہنچا دو لایت المؤمنون نہ اولیاء نہ بنائیں مسلمان کافروں کو اپنا دوست من المؤمنین ایمان والوں کو چھوڑ کر اس لیے کہ دوست کے چاہتوں کو چاہا جاتا ہے دوست کے پسند کو پسند کیا جاتا ہے اور جو کافر کے پسند ہے وہ تو شراب اور کباب اور دوسری وہ اعمال ہے کہ جس سے اللہ نے منع کیا ہے لہذا اگر خالص دوستی کرنی ہے کافر کے ساتھ تو پھر اس کے سارے پسند کو پسند کرنا پڑے گا اس کے سارے طرز عمل کو اپنانا ہوگا اور جب ایک مسلمان کافر کے سب پسندوں کو پسند کرے گا پھر وہ مسلمان مسلمان نہیں رہے گا وہ میں فاضا اور جو شخص یہ کام کریں یعنی مسلمان کے مقابلے میں کافر کے ساتھ دوستی کرے فلے سمین اللہ تو اس کا اللہ سے پھر کوئی تعلق نہیں رہا اللہ مگر یہ کہ تم ان سے بچاؤ کے لیے کچھ حالات پیدا کرو اور اللہ تم کو اپنے ساتھ سے ڈراتا ہے یعنی ان کے ساتھ جو وقت تعلقات قائم کی ہے یا جو ظاہری تعلقات قائم ہیں دنیا زندگی کے مفاد تک اس معاملے میں بھی تمہیں ہمیشہ اللہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ کہیں ان کے ساتھ تعلقات میں تم سے ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے کہ جس سے اللہ ناراض ہو طرف ہر حال تم نے لوڑ کے جانا ہے کل کہہ دیجیے ان تخوفی سدور اگر تم چھپاؤ گے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہیں او دو ہو یا اس کو ظاہر کرو گے یا علم اللہ اس کو اللہ جانتا ہے بلکہ وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں وہ اللہ علیہ کل قدیر اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قادر ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اس لمحے کو یاد کرو یوم جس دن تجد و پائے گا کلونسن ہر شخص ما حملت جو اس نے عمل کیا ہے من خیر نے کی اپنے سامنے ما عاملت منسوخ اور جو کچھ بھی کیا ہے اس نے برائی یہ آیت بڑی اہم اور قابل غور ہے کہ ہر انسان کسی عمل کرنے سے پہلے یہ یقین کر لے کہ کل قیامت کے دن یہ عمل میرے سامنے ہوگا اللہ تبارک و تعالی کے عدالت میں اور اسی عدالت میں میرے خاندان کے تمام افراد ہوں گے تو کیا حال ہوگی کہ جن عمل کو ہم اپنے خاندان کے لوگوں سے چھپا کے کرتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ان اعمال پر ہمارے خاندان کے کسی فرد کو خبر ہو جائے اگر خبر ہو تو اس سے ہمیں پھر ذلت اٹھانی پڑے ہمیں شرمندگی محسوس ہو تو اگر ہم ایسے اعمال کے ظاہر, کرنے سے ظاہر ہونے سے شرمندگی محسوس کرتے ہیں تو قیامت کے دن پہ کیا حال ہوگا جب ہمارے وہ اعمال اللہ کے بھی سامنے ہوں گے خاندان کے بھی سامنے ہوں گے بحیثیت والد کے بحثیت بھائی کے بحیثیت بہن کے شوہر کے بیوی کے پڑوسی کے جو اعمال ہم چپ چپا کرتے ہیں دوسروں سے کل قیامت کے دن وہ تمام چھپائے ہوئے اعمال دوسروں کے سامنے کرتے ہیں اور اسلم ہے تو آرزو کرے گا ایسا شخص لو ان بہ نا و بے نہمدم باہدہ کے کاش کہ اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا کہ میرے یہ عمار یہاں موجود ہی نہ ہوتے لیکن اس وقت کے حساب سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا وہی حزر اللہ اور اسی لیے اللہ تمہیں اپنے ذات سے ڈراتا ہے کہ اللہ نے تمہارے اس کی دریں پوشیدہ اور ظاہری چھوٹے اور بڑے نیکی اور بدی کو آشکار کر دینا ہے ظاہر کر دینا ہے اللہ اور اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے اسی لیے اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا اس پر صدق دل سے اللہ سے معذرت کی جائے آئندہ کے لیے اللہ کے ناراضگی والے کاموں کی نہ کرنے کا مسمن ارادہ کیا جائے تو اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے وہ گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا رحمان تم تو غفور تیسری پارے سورہ المران کے لیے یہ جو رکو ہے اور یہ رکو آیت نمبر اکتیس سے لے کر آیت نمبر بے تاریس تک کے پر مشتمل ہے گزشتہ رکوات میں نجران سے آئے ہوئے اہل کتاب کے کچھ سوالات کا تذکرہ تھا جو انہوں نے مدینہ منورہ میں آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ سے صدم سے کی اللہ تبارک و تعالی نے بعد میں مسلمانوں کو کفار اور ان کے خواہشات کے اتباع اور پیرویگی سے روکا منع فرمایا اور بجائے کفار کے مسلمانوں کے ساتھ محبت اور تعلقات قائم رکھنے کی تاخین فرمائی اللہ تبارک وطالی تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان اہل کتاب کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جنہوں نے ان گزشتہ منسوخ آیاتوں کے ساتھ اپنا تعلق اس وجہ سے برقرار رکھا کہ ان کو اس مذہب سے وابستہ بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف سے وظیفہ ملا کرتا تھا اور وہ اس مال کی محبت میں اتنی ڈوب گئے کہ انہوں نے مال کے محبت پر اللہ کے دین کے محبت کو قربان کر دیا اللہ تبارک وطالیہ اس رکم میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اگر اللہ کے نظر میں اللہ کے رسول کی نظر میں اور دنیا والوں کے نظر میں محبوب بننا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ یہ اللہ تبارک وطالعہ کے پیغمبر کے پیروی کریں جو ان کے پاس ہمیشہ کے لیے رہنے والا پیغام اللہ کی طرف سے لے کے آیا ہے اور مسلمان بھی دوسری چیزوں کے محبت میں اندھے اور بہرے ہو کر دنیا کے عزت کے جرم میں اللہ کے حکموں اور مسلمانوں کے ساتھ تعلقات کے مقابلے میں ان کے ساتھ تعلقات اور ان کے حکموں پہ نہ چلیں بلکہ اگر یہ اللہ کے نظر میں اور اللہ کے بندوں کے نظر میں محبوب بننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق چلے تاکہ اللہ ان کو اپنے بندوں اور اپنے نظر میں محبوب بنا لے چنانچہ انکن تم تو حب اللہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ کے ساتھ تو فتح دے ہو نہیں تم میری پہروی کرو یو اللہ تاکہ اللہ تم سے محبت کرے ہوم جنوب اور اللہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے واللہ غفور الرحیم اور اللہ گناہوں کو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے جو وفد آیا تھا نجران سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم حضرت عیصل صلاح والسلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ایسا کہ محبت ہمیں اللہ کے نظروں میں محبوب بنا دے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس غلط فہمی سے اپنے آپ کو باہر نکال دو اللہ کے نظر میں محبوب تب بن سکو گے جب تم اللہ کے آخری رسول کی پہلو اور اتباع کرو گے تو گویا دنیا میں اللہ کے ساتھ محبت کرنے والوں کے دعوی کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک کسوٹی متعین فرما دی اور مقرر فرما دی کہ جو شخص یہ دعوی کرتا ہو یا جس شخص کا یہ دعوی کرتا ہو کہ میں اللہ کے ساتھ بہت محبت کرتا ہوں تو اس کو پرکھ دو اللہ کے رسول کی اتباع پر کہ جو شخص جتنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پیروکار ہوگا وہ اسی درجے اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا تو گویا اللہ کے رسول کی پیروی یہ میاہ ہے کہ سوٹی ہے پرکنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے کا قل کہہ دیجئے اطیع اللہ تم حکم مانو کے والرسول والرسول کی فان تولو پس اگر تم اعراض کرو تو فان فا اللہ لا يحب الكافرین اللہ من کے روح کے ساتھ محبت نہیں کرتا بے شک اللہ نے چند لیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو ونوہن اور حضرت نوح علیہ السلام کو ولا آل ابراہیم اور ابراہیم کی گرانے کو عمران اور عمران کے گھر کو آل العالمین سارے جہاں کے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بے شمار مخلوقات جس میں زمین اور آسمان چرند اور پرند اور درند سورج اور چاند ہوا اور بادل یہ سارے شامل ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام کے مقابلے میں انسان کو شعور کامل عطا کیا اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ, تعالی نے اس انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا نائم مقرر کیا اس حوالے سے کہ یہ زمین پر اللہ کے حکموں کا نفاذ کرے خود اس پہ عمل تیرا ہی اختیار کریں اور دوسروں کو اس طرح دعوت دیں اللہ تبارک تعالیٰ, تعالی نے یہ ذمہ داری حضرت آدم علیہ السلام پہ ڈالی پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ ذمہ داری نوح علیہ السلام کی طرف منتقل ہوئی حرنو علیہ سلاۃ کے بعد کری یہ ذمہ داری حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے دی اور ابراہیم علیہ کے ہاں آگر اس کے دو شاخ بن گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزاد تھے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق تو اللہ نے یہ برکات دونوں صاحبزادوں کے اندر ڈال دی اولاد اسحاق میں آگے پیدا ہوئے حضرت یوسف پھر حضرت موسا پھر حضرت عیسیٰ پہ آ کر کے نبوت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور دوسری طرف حضرت اسماعیل میں کوئی پیغمبر نہیں آیا یہاں تک کہ نبی آخری زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولاد اسماعیل میں تشریح آئی تو یہ ایک سلسلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مختلف ادوار میں ایک پیغمبر سے دوسری رحم منتقل ہوتا چلا رہا ہے تو اللہ تبارک کو اطالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہی سلسلہ ہے جو عمران کے گھر کو آ پہنچا عمران یہ دو شخصیات ہو گزرے ہیں تاریخ روایت میں ایک عمران حضرت مسال صلاحت السلام کے والد ہے اور ایک عمران حضرت مریم کے والد ہے تو یہ جو عمران ہے یہ حضرت مریم کے والد ہیں اللہ تبارک کو تعالیٰ کے ارشاد ہے یہ سارے ایک دوسروں کے اولاد ہو گزرے ہیں واللہ حسن عدیم اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے جب کہا عمران کی دلی نے میں نے نظر کیا تیری لی معافی بدنی محرن جو بھی ہے میرے پیٹ میں کہ اس کو آزاد کر دوں من پس اس کو میرے طرف سے قبول فرما دیں ان والا, والا ہے حضرت مائع مریم کی بزرگی اور پیدائش کے متعلق ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے وضاحت کے ساتھ تشریف فرمائی ہے حضرت میں مریم کے والدہ نے یہ نظر مانی کہ جو بھی میرے ہاں بیٹا پیدا ہو اس دفعہ اس کو میں راہ خدا میں وقف کر دوں گی یعنی اس سے اپنے ذات اپنے خاندان اور اپنے گھر کے لوگوں کے لیے کوئی فائدہ حاصل نہیں کروں گی بلکہ اس کو بیت المقدس کی خدمت اور وہاں کے نمازوں کی خدمت گزاری کے لیے وقف کروں گی اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے سالم اور سالم بیٹا تھا فرمائے حمل قرار پایا اور جب وہ اپنے مدت تک پہنچا بچہ پیدا ہوا تو وہ بجائے بچے, بچے کے بچی پیدا ہوئی اب وہ حیران ہو گئی کہ میں نے تو اللہ سے وعدہ کر رکھا تھا کہ اس دفعہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اس کو میں راہ خدا میں وقف کر دوں گی لیکن یہ تو بچی ہے اور ظاہر بات ہے کہ بچی وہ کام نہیں کر سکتی جو کہ ایک بچہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ کہاں کیا پیدا ہوا ہے پھر حسب وعدہ وہ اس بچی کو لے کر کے بیت المقدس گئی اور بیت المقدس کے جو رکھوالے تھے ان میں ایک حضرت زکریہ علیہ بھی تھے حضرت زکریہ علیہ ذکر حضرت مائ مریم کے ہالت تھے ان کے گھر میں ان حالت تھی اب وہاں کی جو کے جو رکھوالے کئی اور بھی تھے انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ بھئی یہ بچہ یہ بچے کس کے زیر دست رہے تاکہ وہ ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھیں اس کی تربیت کا بھی خیال رکھیں اور ساتھ ساتھ یہ خاتون بچی جو ہے یہ بیت المقدس کے حجرے میں لے کر رہ کر بیت المقدس میں اللہ کی عبادت کر لیا کریں فارغ اوقات میں تو ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ بچی اس کے پاس رہیں تاکہ وہ اس عادت کی خدمت سے مستفید اور بہرامن ہو حضرت ذکریہ علیہ سلاۃ والسلام نے اپنے آپ کو پیشگے کے بیم میں زیادہ حقدار ہوں بہرحال اپنے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے تاریخ روایت میں آتا ہے کہ قرآردازی کی قرآن حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام نکلا حضرت زکریہ علیہ سلاۃ والسلام نے ان کو اپنے زیر پر کام. ان کو کمرے میں چہرایا اور ان کے کھانے پینے اور جتنی بھی ضروریات تھی وہ حضرت ذکری علیہ السلام پورا کرتے ایک مرتبہ حضرت ذکری علیہ السلاۃ والسلام نے دیکھا کہ جب وہ دروازے کو کھول کر کے اندر آتے ہیں کیونکہ حضرت ذکر علیہ سلاط وسلام کے علاوہ ان کے کمرے میں کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں تھی تو خلاف معمول اور خلاف موسم ان کے کمرے میں پھل پھڑ پاتے اور وہ بھی بغیر موسم کے تو انہوں نے ایک مرتبہ پوچھ دیا کہ مریم یہ پھل کہاں سے ہے یعنی کون لے کے آیا ہے تو حضرت ما مریم نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے. جب حضرت ذکر علیہ سلات سمجھ گئے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو جس کو چاہتا ہے موسم نعمت عطا فرماتا ہے تو ان کے ہاں خود اولاد نہیں دی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی کے پیدا ہونے کی ظاہری اسباب نہیں ہے کہ عمر کے لحاظ سے میں اور میرے گھر والے اس قابل نہیں رہے اور دوسری بات یہ کہ میری بی بیوی جو ہے وہ تو بانش ہے یعنی ان کے ہاں تو ظاہری اسباب بالکل ہی معدوم ہے ختم ہے نہیں ہے لیکن پرورتگار تو, تو قدرتوں کا مالک ہے اگر تو چاہے تو اسباب کے بغیر جیسے حضرت میں مریم کو تو پھل عطا فرماتا ہے رزق عطا فرماتا ہے مجھے بھی اولاد کے الزم سے بہرمن فرما سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ذکر علیہ صلاحت وسلم کی طرف وحی کی کہ زکریا آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور اس بیٹے کا نام ہم نے رکھا واقعہ ان آیاتوں میں انقلا مراط و عمران جب کہا عمران کی بیوی نے کہ رب اے میر رب انی نظر میرے رب اندر تو لگا بے شک میں نے تیر لیے نظر کر دیا ہے معافی بجنی جو بھی ہے میرے پیٹ میں محران کے اس کو آزاد کہوں منی پس اس کو میرے طرف سے قبول کر دے ان کا بے شک تو اثر سننے والا اور جاننے والا ہے اس انسا میرے بچی ہوئی واللہ آلم اور اللہ کو خوب معلوم تھا جو کچھ اس کے ہاتھ پیدا ہوا تھا وہ نہیں سزا کروں اور بیٹا نہ ہو جیسے وہ بیٹی ہے یعنی جو برکات آگے اللہ دوبارہ کو تعالیٰ اس بیٹی کو عطا فرمائے گا اس ان برکات سے کوئی ہم بیٹا اہم کنار نہیں ہو سکتا اب والدہ نے اس کا نام رکھا وہ ان سمائے تو مریما اور میں نے اس کا نام رکھ دیا ہے مریم وہی زخا بے کا وضوری طا میں شیتوزیم اور میں پناہ میں دیتی ہوں اس بچی کو بھی اور اس کو اولاد اور اس کے اولاد کو بھی شیطانی مردود کے شر سے حضرت ماں مریم نام رکھا اس کے والدہ نے اپنے بے ہاں پیدا ہونے والے بچی کا ہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آتا ہے کہ پہلا حق جو بچے کا والد بہتے ہیں پیدا ہونے کے بعد وہ یہ ہے کہ اس کے لیے اچھا نام رکھیں اور وہ اچھا نام ایسا ہو کہ جس میں اللہ تبارک وطالعہ کے طرف اس بچے کے نسبت زیادہ ہو جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ عبدالرحمان رحمان کا بندہ عبدالرحیم رحیم کا بندہ ایسے کہ جس کا نسبت اللہ کی طرف ہو کہ یہ اللہ کے قدرت کا ترشمہ ہے کہ جس نے میرے ہاں بچے کو بیدا فرمایا اور اس کے نام میں ایسی شرکیہ الفاظ نہ ہو کہ جو اللہ کے بجائے غیر اللہ کے طرف منصوب کیا گیا ہو فتح اب اللہ اور پھر قبول کیا اس کو اس کے رب نے اچھی طرح قبول کرنا وہ امبطا نبات اور بڑھایا اس کو اچھی طرح سے بڑھانا وَكَفَّ لَهَا اور سُبُرق کی اس کو حضرت علیہ السلام یا کفالت کی اس بچی کی حضرت علیہ السلام اب کلام جب بھی دہلا ذکری داخل ہوتے زکری علیہ السلام ان کے حجرے میں تو وجدہ دا رضا پاتے اس کے پاس خوش کرنا کالا تو فرمانے لگے یا مریم اے مریم انگی حاضا کہاں سے آیا ہے یہ تیرے پاس وہ کہنے لگی ہوا میں آتا ہے بے بشک اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بےغیر حساب بے قیاس یعنی انسان کے و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے آیا ہے خنالک دعا ذکر یا وہی دعا کی ذکری علیہ السلام نے اپنے رب سے پارا لگے رب, اے رب حبل کر مجھ کو مل لاسن طیب اولاد تو اولاد کے لیے دعا کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے اور نہ یہ تقوی کے خلاف ہے بلکہ اللہ سے نیک اور صالح اولاد کے لیے دعا کرنا یہ سنت انبیاء ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا ملمی والے جو بندہ اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے ہر چیز اللہ سے مانگی جائے انسمی بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے حنارت ہُن ملا پھر اس کو آواز بھی فرشت ہو حضرت ذکری علیہ السلام کو وہ وقائے اور وہ کڑے یوسلی نماز. نماز میں تحفل میں اپنی اپنے حضری کے اندر فرشتوں اللہ اللہ نے اور اللہ کا یہ کرنا جس کا حضرت السلام نے تصدیق کی یہ مفسری فرماتے ہیں کہ حضرت زکریہ وہ سیدن اور وہ سردار ہوگا وہ اور اپنے خواہشات سے دور رہنے والا یا اپنے خواہشات کو قابو میں رکھنے والا حضرت زکریہ نے فرمایا رب, رب غلام کہاں سے ہوگا میرے یہاں لڑکا وقت بلال کے باروں اور پہنچ چکا ہے مجھ کو بڑھاوا وہ میرا آخر اور میری بی بیوی بی بھی ہے۔ انہیں ظاہری کوئی اسباب موجود نہیں ہے المائشہ اسی طرح اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اب حضرت زکریا علیہ السلام آخر انسان تھے تو فوری طور پہ ان کمزوریوں کے طرف متوجہ ہوئے جو ان کے ہاں پائی جاتی تھی اور وہ ایک تھا بڑا تھا اور دوسرے ظاہری اسباب کا ہونا حضرت زکریہ علیہ رب آیا اے میرے, رب لیے میرے عام بچے کے پیدا ہونے کے لیے کوئی نشانی ہمیں بدلا دے پلا اللہ نے فرمایا آیا تو کا تیرے لیے نشانی یہ ہے ابناسا کہ تو بات نہ کرے گا لوگوں سے سلاست ایام تین دن تک اللہ رمدہ مگر اشارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی بھی ایسی بتا دی کہ اس نشانی کے اندر ایک خوشخبری بھی ہے اور وہ نشانی اللہ تبارک وطالعہ کو یاد کرنے کا ذریعہ بھی جب حضرت ذکریہ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی پرورفکر میرے ہاں جب بچے کے پیدا ہونے کے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس کی نشانی کیا ہوگی تو حضر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ذکریہ سے فرمایا کہ زکریہ جب تو چاہتا ہوا بھی تین دن لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا اور تری زبان نہیں چلے گی مگر میرے یاد پر تو سمجھ لیں کہ تیرے ہاں بچے کی ولادت متوقع ہے اللہ تبارک و احشان ہے کہ وذکر ربک ربق اور تو یاد کر اپنے رب کو کثرت کے ساتھ وسبی و الفقار اور تصدیق کر اس کے صبح اور شام تو گویا اللہ کی طرف سے اگر بندے کو نعمت ملے اللہ کی طرف سے اگر ایک مسلمان کو خوشی کا سامان ملے تو پھر اس مسلمان کے اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور شکر اس طریقے سے کہ اللہ کے بڑائی کو پھیلے کے بنسبت اور زیادہ کرنا شروع کریں اور اللہ کے حکموں کے پیروی اور اللہ کے رسول اور پیغمبر کے اتباع پہلے کے مقابلے میں اور مضبوطی کے ساتھ اور اور کثرت کے ساتھ کرنا شروع کریں وآخر دوانا ان الحمدللہ رب تیسری پار سورہ آل عمران کے آیت نمبر بیتالیس سے لے کر آیت نمبر پچپن تک کے آیتوں پر آل عمران کے لیے پانچویں رقو مشتمل ہے اس رقو میں حضرتی سار سلط وسلام اور ان کے والد محترمہ حضرت مائے مریم کا تذکرہ ہے جو گزشتہ رو کو آج سے چلا رہا ہے حضرت ماہ مریم بیت المقدس میں رہش پذیر تھی جب وہ اپنے جوانی کی عمر کو پہنچی اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا کہ وہ اپنے بندوں کے سامنے اپنے قدرت کے کچھ نمونوں کو ظاہر فرمائیں اور اللہ کے قدرت کے نمونوں میں سے ایک نمونہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ صلاحت واللام کو بنایا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ظاہری اسباب کے پیدا فرمایا اسی لیے پرانی مجید میں مختلف جگہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ صلاحت واللام کے مطالعہ فرمایا کہ یہ میرا کلمہ ہے جیسے کہ سورہ کہاف کے بارہویں رکو میں ہے اور اسی طرح سورہ نسا کے تیس روپوں میں ہے یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نسبت اپنے طرف فرمائی ہے یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست ان کو اپنے حکم سے پیدا فرمایا اور تخلیق عیسی اور حکم اللہ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں بنا اس لیے کہ عام طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تبارک و دنیا میں جو اپنی مخلوقات کو پیدا فرماتا ہے تو درمیان میں اس کے لیے کچھ ذرائع بناتا ہے لیکن اللہ تبارک وطالعہ جب چاہتا ہے بغیر ذرائع کے پیدا فرما لیتا ہے اور جب بغیر ذرائع کے پیدا فرماتا ہے بغیر اسباب کے پیدا فرماتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے نسبت اپنی طرف فرما دیتا ہے جیسے کہ سورہ انفال کے دوسرے رکوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وما رمائت اذ رمائت رمائت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کے فوج کے طرف جو چند کنکریاں اٹھا کر کے پین کی تو وہ کنکریاں آپ نے ان کے آنکھوں تک نہیں پہنچائیں بلکہ وہ ہم نے پہنچ اس لیے کہ وہاں پہ بظاہر کوئی ایسے سبب موجود نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہو جو ریت کے چند کنکر اٹھائے ہوئے تھے آپ نے اور آپ نے ان کو دشمنوں کی طرف پھینکا اور وہ دشمن کے ہر فرد کے آنکھوں میں جا کر کے لگا اور ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر حملہ آور ہونے کے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے آنکھیں مزے رہے اور اللہ تبارک و بتا حکم سے مسلمان ان پر حملہ ابر ہو تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیگنے کو اس بیگنے کا نسبت اپنے طرف فرمایا ہے اس لیے کہ وہاں بھی درمیان میں کوئی واسطہ نہیں تھا تو اسی طرح جہاں جہاں بھی درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے وہاں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی نسبت اپنے طرف فرمائی ہے تو اس لیے حضرت سلاد کے مطالعے قرآن مجید میں جو اس کو غریب اللہ کہا گیا ہے اس سے یہ غلط سیمی نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی یہ اللہ کی جز ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شاعر ہے وہ اضفالت المدا اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم اے مریم ان النّہ کے بے شک اللہ نے تجھے پسند کر لیا ہے وط وطا خرا اور اس نے تجھے صاف ستھرا بنایا وصطفی کے نساء العالمین اور تجھ کو تمام جہان کے عورتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا یعنی تجھ کو فضی اللہ فرمائی محافین وضاحت فرمائی ہے تفصیلی مظہر میں ہے اور ابن کثیر میں کہ اس وقت تمام جہان عالم میں جتنی خواتین تھی ان تمام خواتین سے حضرت مریم کا درجہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث میں آتا ہے کہ یہ خصوصیت ان کے زمانے تک تھی اور بعد میں اس خصوصیت میں اور خواتین بھی شامل ہوئی جیسے کہ حضرت خطیجۃ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسیہ فرعم کی بیوی آسیہ اور اسی طرح حضرت فاطمہ الظہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے وہ خواتین ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دنیا کے تمام جہان کے خواتین کے مقابلے میں اللہ کے نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے تو اللہ نے یہ پیغام ان تک فرشتوں کے ذریعے پہنچایا یا مریم کے ربی کے اے مریم بندگی کر اپنے رب کی وسجدی اور سیدھا کر بھرکائی مار راگین اور رکو کر ساتھ حقوق کرنے والوں کے یعنی جب نماز با جماعت ہونا شروع ہو جائے تو آپ بھی جماعت میں شامل ہو جائے کریں اپنے حجرے سے اس لیے کہ حضرت مائع مریم بیت المقدس کے ساتھ ہی حجری میں رہائش پذیر تھی اب اللہ تبارک و تعالی درمیان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ یہ جو واقعہ ہے کتنا کتنے سال پہلے, پہلے یہ واقعہ ہو گزرا ہے اور اس واقعہ کی جو, جو زیاد ہے کہ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام سے کیا گفتگو فرمائی اور پھر حضرت مائے مریم کے متعلق جو بیت المقدس کے ذمہ دار تھے رکھوالے تھے ان کے آپس میں کیا تاروض پیدا ہوا یہ باتیں وہی شخص آگے بتا سکتا ہے جو خود وہاں موجود ہو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے رسول خود وہاں موجود, تھے، موجود نہیں تھے تو پھر آپ کو یہ باتیں کس نے بتائی کیا آپ نے تاریخ سے پڑھی تو تاریخ میں بھی یہ واقعات اس گہرائی کے ساتھ اور ان حقائق کے ساتھ مذکور نہیں ہیں اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول کے ظاہری پڑھے لکھے بھی نہیں تھے آپ نے کسی کی شاگردی اختیار نہیں فرمائی کہ آپ نے اوروں سے یہ واقعات سنے ہو اور پھر ان کو آگے عربی زبان کا لباس بنا کر لوگوں کے سامنے رکھتی ہو. تیسری صورت جو رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو بتائے تو یقینا یہی تیسری صورت اللہ تبارک و تعالی نے اختیار فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سال ہا سال پہلے پیش آنے والے واقعات اور ان کے تمام جزیات کو تمام تر حقائق اور سچائیوں کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر فرمائیں جو آپ کے سچے پیغمبر پیغمبر انباء امبا یہ ہے غیب کی خبریں نو ہی ہلے گا جو ہم نے آپ کی طرف وہی بیچی وما کن ط اور آپ نہ کہ ان کے پاس ہوں جب وہ ڈالنے لگے اپنے قدم ایہم یحف مریم کہ کون پرورش کرے گا حضرت مائ مریم کے تو یہ واقعہ اس وقت پیش آیا کہ جب بیت المقدس کے کئی رکھوالوں میں سے ہر ایک نے یہ چاہا کہ مائ مریم کی کفالت کی ذمہ داری وہ اٹائیں وہ اٹھائیں اور وہ اس خدمت کے بدلے زیادہ اجر پائیں حضرت ذکریہ علیہ السلام بھی ان میں سے ایک تھے حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا حق زیادہ بنتا ہے اس لیے کہ میں ان کا خادم ہوں لیکن لوگوں نے کہا کہ یہاں بات رشتے کی نہیں بلکہ یہاں کی بات ہے ذمہ داری کی ادائیگی کی اور یہاں پر بیت المقدس کی ذمہ داریوں کے حوالوں سے ہم سب ایک ہی درجے کے لوگ ہیں تو اس کے لیے انہوں نے قرآندی کی کہ جس کے نام کا قورا نکل آئے وہی حضرت امام مریم کی کفالت کا ذمہ دار ہوگا اور جب قرآردازی کی گئی تو حضرت زکریہ علیہ ذکر کے قورا نکل آیا تو اللہ اس کی طرف شرف فرماتا ہے کہ وما کم تلا اور آپ ان کے پاس نہ تھے عزیخت جب وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے اس قانت الملۂ جب کہا فرشتوں یا مریم اے مریم ان بشیرو کے بے کلی متن بشک اللہ تو یہ بشارت دیتا ہے بے کلی اپنے طرف سے ایک حکم کا ایک کلمے کا اس ہو جس کا نام ہے نسیح ایسا بیٹھا میری موجی حنفی دنیا جو دنیا میں بڑا مرتبہ والے ہوگا وہ واخرت اور آخرت میں بھی من المقربین اور اللہ کے مقربوں میں سے ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کل جس لحاظ سے کہا گیا وہ میں نے کے کیا اس لیے کہ اللہ نے ان کو بغیر ظاہری اسباب کے پیدا فرمایا والد کے بغیر پیدا فرمایا براہ راست اپنے حکم کن سے تو اس لیے اس کے نسبت اللہ کی طرف ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات بیان کی جا رہے ہیں خوبیاں بیان کی جا رہی ہے کہ ان کی صفات میں سے خوبی میں سے یہ ہے تو کہ یوکل مناسف المدے اور وہ بات کرے گا لوگوں سے جب وہ ماں کے گود میں ہوگا تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے انشاءاللہ شاء اللہ کے سر مریم میں آئے گا تو لوگوں نے آ کر کے حضرت مائع مریم مائی پہ لان تان کرنا شروع کی یا استا ہارون ماں کے حبو کے ماکانت امو کے بدیہ کہ اے ہارون کی بہن میرے والدین تو بڑے تھے. یہ بچہ کہاں سے آیا ہے اولاد ہیں قال انی تو حضرت گو گود سے پڑے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ مجھے کتاب عطا فرمائے گا اور مجھے رسول بنا کر کے مبوس ہوئے گا تو یہ ہے گود میں باتیں کرنا معجزہ تھا ایک اور بڑھاپے میں بھی سالحین اور ہوں گے کالت حضرت میں بیٹا ولم سسنی بشر اور میں نے تو کسی آدمی کو ہاتھ تک نہیں لگایا قالا فرشتے بولے غزال قلعہ ایسے ہی اللہ یخلوق کو پیدا کرتا ہے جب جیسے وہ چاہتا ہے یعنی جیسے وہ اسباب کے ذریعے اپنے مخلوق کو پیدا کرتا ہے نر و مادے کے میلاب سے تو ایسے ہی اللہ نر و کے میلاپ کے بغیر پیدا کرنے دکھاتے ہے ایزا قضا امر جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا فعلنما یقور الہو پس کہتا ہے اس کام کو کہ کن ہو جا کن پس ہو جاتا ہے اس لیے کہ جو کام ہے وہ بھی اللہ کا مخلوق ہے ظاہر بات ہے وہ اللہ تبارک وطالع کے حکم کے خلاف نہیں کرتا وہ کتاب دی اور دانائی کی باتیں وہ توراتیل اور تورات اور رسول اللہ بنی اور اللہ اس کو رسول بنا کر کے محبوب فرمائے گا بنی اسرائیل کی طرف اور وہ حضرت بنی اسرائیل سے کہیں گے کہ, انی قد ربکم یہ کہ یقیناً میں تمہارے پاس لے کے آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے حضرت نے بنی اسرائیل سے یہ بات رکھی کہ میں تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے اپنی نبی ہونے پر چند نشانات لے کے آیا ہوں اور وہ یہ ہے انلوغ الحکم کہ میں بنا دیتا ہوں تمہارے لیے مین گارے سے پرندے کی شکل پس میں پھونک مارتا ہوں اس میں اللہ تو وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جائے گا اللہ کے حکم سے یعنی مٹی میں پانی ڈال کر اور گارا بنا کر اس سے پھر پرندے کی صورت کا ایک مورتی بنائیں اور ہاتھ میں پکڑ کر کے جب حضرت حصہ علیہ نام اسے پھونک مارتے تو وہ پرندہ بن کر کے اڑنا شروع ہو جاتے اسی طرح وہ ابر اور میں ٹھیک کرتا ہوں مادر زدہ اندھے کو کھوڑ کے بیمار کو وہیل مؤ عزم اللہ اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو بھی اللہ کے حکم سے وہ اندی حکم اور میں تمہیں خبر دوں گا بے ماں اس کا تاکلون جو کچھ تم کا آتے ہو وما فی بیوتکم اور جو کچھ تم مرک آتے ہو اپنے گھروں کے اندر جو شخص میرے پاس آئے گا تو میں اس کو بتا دوں گا کہ دیکھ کیا کہ کے آئے ہو اور کیا کچھ گھر میں چھوڑ کے آئے ہو بے شک اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں ان کن تمام اگر تم یقین رکھنے والے ہو وہ مصد کللم بیندیا اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کا جو مجھ سے پیلے ہیں مینت تو میں سے ولی اخل اور تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے باغیم باب چیزی جو تم پہ حرام تھی تمہارے نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے جو چیزیں تمہارے لیے ممنوع قرار دی بطور امتحان کی میرے برکات سے اللہ میرے واسطے سے وہ تمہارے لیے حالات فرما دیں گے وجیۃ بےآتم کم اور میں لے کے آیا ہوں نشانیاں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے فتق اللہ سے دھرو و عطی اور میرا کھینا مانگو لو حضرت صلاحت وسلام کے معجزات کا تذکرہ ان آیاتوں میں ہے ان اللہ ردی و ربکم بشک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے سو اسی کی بندگی کرو حاضہ سرات و مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے کہ اللہ کی بندی صرف ایک اللہ کی بندگی کریں اور اللہ کی بندگی میں کسی اللہ کی مخلوق میں سے اے کو بھی شریک نہ کرے حرسار علیہ صلاح السلام نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ حضرت اِسار سلاۃ والسلام کی تخلیق یا پیدائش کے خلاف عادت تھی کہیں لوگ حضرت اس علیہ صلاحت والسلام کی محبت میں اتنے آگے نہ چلے جائیں کہ وہ خود حضرت اسلاسلام کو خدا کہنا شروع کر لے اللہ کہنا شروع کریں جیسے کہ بعد میں کچھ لوگوں نے کہنا شروع بھی کر لی دیا اس لیے حضرت اس علیہ السلام نے فرمایا کہ بے اللہ میرا بھی رب ہے وہ تمہارا بھی رب ہے بس تم اسی کی بندگی کرو حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام نے تبلیغ کا یہ سلسلہ جھڑی رکھا تو معاشرے کے اندر ایک طاقتور لابی بو تھی کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام کے مخالف تھی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو روکا لیکن حضرت عیسیٰ صلاحت والسلام یہ روکے اس لیے کہ عیسا علیہ سلاۃ والسلام کو تبلیغ کرنے کا حکم اللہ نے دیا تھا لہذا لہٰذا کسی انسان کے کہنے پر اس سے رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا تو ان لوگوں نے پھر حضرت سلاۃ والسلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا روایت میں آتا ہے کہ علیہ کر لی تو آپ نے اپنے ساتھیوں جو صحابہ تھے ان کو جمع کیا اور ان کے سامنے سارے حالت رکھی اور پھر ایک مکان میں چلے گئے حضرت سلاۃ وسلام اور ان جو فریق مخالف تھے انہوں نے اپنے فوج کو اس مکان کے ارد گرد لگا دیا تاکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو جیسے بھی ممکن ہو یا تو گرفتار کر دیں یا پھر شہید کر دیں تو حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام کے متعلق یہاں سے دو روایات ہمیں تعریف ملتی ہیں ایک تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ صلاح والسلام نے اپنے ساتھی میں سے کہا کہ بے کون ایسا ہے کہ جو میرے لباس کو پہن کر دشمن کے باہر سامنے جائیں اور وہ دشمن اسے اس کے بارے میرے متعلق گمان کر لیں اگر وہ شہید ہو جاتا ہے تو جنت میں وہ مراثت سے مقرر ہوگا تو ایک ان میں سے باہر گیا اور دشمن حملہ ابر ہوئے اور ان کو شہید کر گئے دوسری بات میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک شخص نے لالش کی وجہ سے اس مکان میں داخل ہونے کی کوشش کی اور داخل ہوا جب داخل ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت علیہ السلام نہیں ہے چھت پاڑ کر اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھایا ہے جب یہ شہس نامراد ہو کر باہر نکلا تو باہر کڑے فوجیوں نے ان کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر ان پہ حملہ قبول ہوا اور اس بدردی کے ساتھ ان کو شہید کر دیا کہ ان کے چہرے تک کو مسق کر کے رکھ دیا اور وہی سے ان کی گردن اور سر کے اوپر کانٹے باندھے اور ان کو سوریہ پہ لٹکا دیا اور کہا کہ بڑی یہی عیسیٰ ہے اس لیے کہ اندر عیسیٰ موجود نہیں ہے تو پھر یہی ہے لیکن سونے دینے کے بعد پھر ان لوگوں نے جب تحقیق کی کہ بھئی ہمارا وہ ساتھی کہاں ہے جو ان کو پکڑنے کے لیے اندر گیا تھا تو ان کو اب شک ہوا کہ اگر ہم نے عیسیٰ کو مارا ہے تو ہمارا ساتھی کہاں ہے اور اگر ہم نے اپنے ساتھی کو مارا تو پھر حضرت عیسیٰ کہاں ہے یہی سے پھر وہ تیسرا ایک فرقہ بنا کہ جنہوں نے کہا کہ بھائی عیسا خدا تھے وہ آسمانوں پر واپس چلے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایک فریقین میں سے وہ تھا کہ جنہوں نے کہا کہ بھائی یہی عیصہ ہے ہم نے ان کو مار دیا ہے اور اپنے آپ کو محفوظ کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیت میں شر فرمایا ہے کہ وہ ماں قتل ہوں ما فلبو نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو سلیم پہ چڑھایا ہے وہ لیکن شب لیکن یہ تو خود شبہ میں پڑے میں ہے برقاء اللہ علیہ بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے حلام عیسیٰ پر جب محسوس کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مین کفرا ان سے کفر کہ بھئی یہ تو اب کفر کے مرتکب ہونے والے ہیں مجھے شہید کرنے کا پکا ارادہ کر لیا ہے تو قال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصوری اللہ کون ہے میرے مددگار اللہ کے رام بالحواری یوں کہا ان کے دوستوں نے کہ نام انصار اللہ ہم اللہ کے لیے آپ کے مددگار ہیں امنا بلّاہ ہم اللہ پر ایمان رہے وشہد اور آپ گواہ رہی ہے کہ جی مسلمون مسلم کہ ہم حکم قبول کرنے والے ہیں ربنا اے ہمارے رب امنا ہم ایمان لائے ہیں بے ما اس پر انزلتا جو تون اتارا وہ تبان رسول اور ہم نے پیروی کی رسول کے فخب نما شاہدین بس ہمیں بھی ماننے والوں کے ساتھ لکھ دینا یہ ان لوگوں نے اللہ کے سامنے اپنے دعا کی اب وہ اور ان لوگوں نے ایک فریب کیا ایک خفیہ سازش کی کہ بھی جس طرح سے ممکن ہو اس صح کو راستے سے ہٹانا چاہے قتل کے ذریعے شہید کر کے ہو یا پھر کر سلاسل کرنے کے ذ ہو تو ان لوگوں نے یہ خفیہ میٹنگ کی وہ مکر اللہ اور اللہ نے بھی خفیہ طریقے سے ان کے اس خوفیہ مکر کو اور فریق کو ناکام بنا دیا یعنی ان کے و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمارے یہ مکر یا ہمارے یہ خفیہ تدابیر غلط بھی ثابت ہو سکے ہیں اس طرح سے کہ علیہ اس السلام آسمانوں پہ اٹھا لیے جائے اس لیے ایک خفیہ تدبیر انہوں نے کی اور ایک خفیہ تدبیر اللہ نے فرمائی واللہ خیر الماکرین اور اللہ سب سے بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے تو اللہ اپنی تدبیر میں کامیاب اور اللہ نے ان لوگوں کو ان کی خفیہ تدابیر میں ناکام فرمایا وآخر داوانا عن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة الی فاحكم ما كنتم تختلفون بارے آل عمران کی آیت نمبر پچپن سے لے کر آیت نمبر چونسٹھ تک کے آیتوں پر یہ چھٹا رکو مشتمل ہے اور اس رکو سے تیسری باری کے ابتدائی ایک تہائی حصہ پورا ہوا اور اگلا نصف شروع ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب کفار نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محسور کر دیا مکان کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلط کی طرف وحی نازل فرمائی کی عیسا فکر نہ کرے میں آپ کو پورا پورا اپنے طرف ڈالوں گا اور تو یہ پاک رکھوں گا ان لوگوں سے جو کافر ہیں اور جو بھی تیرے پیروکار ہیں یعنی مسلمان قیامت تک کے لیے ان کو میں کفار پر غالب رکھوں گا اور پھر قیامت کے دن تیرے متعلق اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ ہوگا تبارک و تعالیٰ کا اشار ہے اللہ جب اللہ نے فرمایا ایسا اے انی متوقع کا شک میں تجھے لوں گا اور آفیہ کا الہیہ اور تجھے میں بلند کر دوں گا اپنے طرف اٹھا لوں گا اپنے طرف اور من کا امین الدین اور میں پاک کر دوں گا تجھ کو ان لوگوں سے جو کافر ہے وجہ الدین تباہ کا اور میں کر دوں گا ان لوگوں کو جو تیرے پہ رکا رہے ہیں فوق الدین قفر ان لوگوں کے غالب جو کافر ہے جو حکم پھر میرے ہی طرف تم سبوں کو پھیر کے آنا ہے فاحکم بین پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان فی مہم تم فی دفتل فون ام امور کے متعلق جس میں تم میں ہو یا اختلاف کرتے ہو عیسہ علیہ صلاۃ وسلام کے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ صلاحت واللام کو کفار کے سازشوں سے محفوظ رکھا اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا جیسے کہ ان آیاتوں میں ہے اس آیات کے جو پہلے حصے میں ہیں کہ ان متوسیقہ کہ میں آپ کو لے لوں گا تو وفا کمانا ہوتا ہے پورا کرنا جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اپنے وعدے کو وفا کرو یعنی پورا کرو تو اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے پورا پورا اٹھا لوں گا یعنی روح کو جسم سمیت اٹھا لوں گا اس لیے کہ اگر جسم شہید کر دیا جائے تو روح تو ویسے بھی اٹھ جاتی ہے لہذا یہ تو کوئی معجزہ نہیں ہوا اس لیے اللہ تبارک وطالع نے دوسری جگہ اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھایا اسی لیے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا اور پھر قرب قیامت قیامت کے قریب جب تجار نکل آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام کو پھر نازل فرمائیں گے اور اِسار علیہ و سلام تجال کے خلاف مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے جہاد کریں گے اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین یعنی دین اسلام کے غلبے کے لیے جدوجہد کریں گے یہاں تک کہ آپ بڑھاپا آئے گا جس کی طرف گزشتہ رکوں میں اللہ نے اشارہ فرمایا تھا کہ ہم ایک ایسا بچہ اے مائی مریم آپ کو عطا کرنے والے ہیں کہ جو بچپن میں بھی بات کرے گا اور بڑھاپے میں بھی بات کرے گا تو محافین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ صلاط والسلام کے خلاف جب کفار نے سازش کی اور بقول ان کے جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا اور مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق جب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ صلاحت والسلام اپنے عمر کے زمانے کہولت یعنی بڑھاپے میں داخل نہیں ہوئے تھے بلکہ آپ کی عمر چالیس سال سے کم تھی اور ظاہر بات ہے کہ چالیس سال کی عمر کے شخص یا اس سے کم کے شخص کو کہول نہیں کہا جاتا بلکہ قہول اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو بڑھاپے کے اس سٹیج پہ پہنچ جائے کہ جہاں وہ ٹھیک طریقے سے بات نہ سمجھا سکے لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ جب آپ اپنی عمر کے اس درجے کو پہنچیں گے تو بھی آپ لوگوں کو صاف اور واضح بات اور احکامات دیں گے جن کے اندر آپ کے باتوں کے اندر کوئی لڑ کھڑا تھن یا کوئی ذوف نہیں ہوگا اور ظاہر بات ہے کہ یہ تبھی ممکن ہے کہ سارے سلام دوبارہ دنیا میں آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے پس وہ لوگ جو کافر ہوئے پس میں ان کو سخت عذاب دوں گا صرف دنیا والا آخرا دنیا میں اور آخرت میں بمالحمد ناصرین اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اس لیے کہ عیسیٰ علیہ سلاۃ کے بعد پھر تین طرح کے فرقے بن گئے ایک تو وہ نواز انہوں نے عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام کے پاک دامنی کو داغدار کیا اور الزام لگایا حضرت مریم کے والدہ پر ہی بغیر والد کے پیدا ہوئے ہیں نواز کہیں گناہ کے صورت میں وجود میں آئے ہیں دوسرا فرقہ وہ تھا کہ جن کا یہ عقیدہ تھا کہ بے عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام خدا ہیں اور اسی طرح کی ایک ذیل شاہی تھی کہ بھئی آپ خدا کے بیٹے ہیں اور ساتھ ہی ایک چوتھا فرقہ بھی تھا کہ بھئی آپ تینوں میں سے ایک ہیں گویا وہ تین خدا مانتے تھے تصویر کے قائل تھے کہ ایک اللہ خود اللہ ہے دوسری حضرت میں مریم اور ایک حضرت علیہ السلام اور بعض نے کہا کہ روح القدس القدین حضرت جبیل السلام اور ان تمام فرقوں میں جو مسلمان فرقہ تھا ان کا کہنا تھا کہ عیسا نہ خدا ہے نہ خدا کا بیٹا ہے بلکہ وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے اللہ نے ان کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا اور جب ان کی سرکشی انتہا پر پہنچی تو اللہ نے زندہ ان کو آسمانوں سے اٹھایا تو اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے آپ کے بعد کفر کا راستہ اختیار کیا ہے ان کو میں شدید ترین عذاب دوں گا وہین ہوں اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اچھی کام کیوں بس پورا پورا دیا جائے ان کو ان کا بدلاحب المین اور اللہ بے انصافوں سے خوش نہیں ہوتے نتلوح علی ہم پڑھ کے سناتے ہیں آپ کو من الک الحکیم اپنے باتیں اور تحقیق نصحت. عیسہ بے شک مثال حضرت عیسیٰ کے اللہ کے ہاں ایسی ہے کہ مثال آدم جیسے کہ آدم کی مثال جن لوگوں کو تخلیق آدم کے معاملے میں شک ہو گیا تھا اور پھر انہوں نے عیسی کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کیا تو اللہ ان کے اس رویے کو مصرف فرماتے ہیں کہ عیسا علیہ السلام کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے کہ حضرت عدم علیہ سلاۃ والسلام کے من رابن اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا براہ راس درمیان میں کوئی واسطہ نہیں والدین کا سم مقابل حکمر اللہ نے ان سے کہا ہو جا وہ ہو گیا. بغیر ظاہر اسباب کے اب حقم کا یہی سچ ہے کہ رب کی طرف سے فلاں بس آپ کے ہی شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا فمن جگہ پھر جو بھی آپ کے ساتھ بحث کرے ہی اس بارے میں من, من العلم بات اس کی کہ آپ کے پاس سچی بات یا خبر پہنچی کل پس کہہ دیجیے تا لو آؤ نہ تو اب نہ آنا ہم بلا لیتے ہیں اپنے بیٹوں کو وہ ابنا حکم اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو ون سا آنا اور ہم بلا لیتے ہیں اپنے خواتین کو ون ساحم اور تم بلاؤ اپنے خواتین کو وہ انفسانہ اور ہم بذات خود حاضر ہو جاتے ہیں وہ انفسکم اور تم بھی خود آؤ منب تہل پھر ہم التظار کریں مباحدہ کریں اللہ علی الظالم پھر ہم لانت کرے اللہ کی ان پر کی جو جھوٹ بولنے والے ہیں حد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران سے جو وفد آیا تھا انہوں نے بہت بحث کیا بہت بحث کیا لیکن جب وہ قائل نہ ہوئے اور انہیں قائل ہونے انہ سے انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر یہ لوگ کسی طرح سے ماننے پہ تیار نہیں ہے تو آپ ان سے کہیے کہ آپ اپنے خاندان کے قریب ترین اور عزیز ترین لوگوں کو لے آئیں میں بھی اپنے خاندان کے قریب ترین اور عزیز ترین لوگوں کو جمع کر لیتا ہوں پھر آپ بھی موجود ہو اور میں بھی موجود ہوں آپ لوگ بھی اللہ کو مانتے ہو میں بھی اللہ کو مانتا ہوں آئیے پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم میں سے جو چھوٹا ہے اس پر تو لانت فر نازل فرما دیں اس پر تو عذاب نازل فرما دیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اس طرح سے قائل کرنے کی طرف دعوت دی تو وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے اس لیے کہ وہ لوگ اپنی کتاب کے حوالے سے جانتے تھے کہ آپ اللہ کے سچی رسول ہے لیکن وہ آپ کے رسالت سے انکار کر رہے تھے اپنے بنائے ہوئے دلائل کی بنیاد پہ لیکن اللہ نے جب ان دلائل سے ایک قدم آگے بڑھ کر ان کو قائل کرنا چاہا تو پھر وہ لوگ سمجھ گئے کہ اب تو ہمارے لیے سیوائے حراکت کا کوئی راستہ نہیں ہے اور وہ یہ کہ اگر ہم نے یہ مباحلہ کیا تو پھر ظاہر بات ہے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے اور ہم اللہ کے حکموں کے خلاف کرتے ہیں لہٰذا پھر وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے مباحلہ اصل میں ایک عمل ہے کہ جب دو فریف کسی اختلافی مسئلے میں کسی نتیجے پہ نہ پہنچتے ہو اور ہر ایک کے پاس اپنے اپنے دلائل ہو اور کوئی فریق دوسری کے دلائل سے قائل نہ ہوتا ہو تو پھر دونوں فریق بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالی سے اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم میں سے جو سچا ہے تو اس کی مدد فرما اور جو ہم میں سے جھوٹا ہے تو اس پہ لانت تازے فرما دے تو اللہ جب ہی ان میں سے جھوٹے کا فیصلہ فرما لیتا ہے اس کو خری اصطلاح میں مباحلہ کہا جاتا ہے اب اللہ فرماتا ہے کہ بےشک یہی سچا بیان ہے وما من اللہ اور کسی کی بندگی, بندگی نہیں ہے سوائے اللہ کی جو اللہ کے سوائے اوروں کی بندگیاں کرتے ہیں وہ اپنی زندگیوں کو اصل میں شک سے داغدار کرتے ہیں وہ ان اللہ حوصی الحکیم اور بےشک جو اللہ ہے وہی زبردست حکمت والا ہے انت طلو پھر بھی اگر وہ لوگ قبول نہ کریں فرن اللہ علیہ <بِالْمُسِدِين> شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے اور جب اللہ سب کو جانتا ہے تو قیامت کے دن اسی جاننے والے اللہ نے ان کے فساد کا اور ان کے اچھے اعمال کا ان سے حساب اور کتاب لینا ہے لہذا جو شخص یہ جانتا ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ان امال سے دستردار ہو جائے بعد آ جائے اپنے اعمال اور اپنے نفس کا اصلاح کرے یہی اس کے حق میں بہتر ہے رحمان <تصفيق> قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوائم بيننا وبينكم الله نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون اسركم الله تبارك وتعالى ایک اور انداز سے اہلی کتاب کو اللہ کی وحدانیت کے وحدانیت کی طرف دعوت دی ہے کہ اہلی کتاب جو نام کے تو اہلی کتاب تھے لیکن انہوں نے اپنے عقائد میں شرک آمیز رسومات کو داخل کر دیا تھا اور ان رسومات کو انہوں نے اپنا دین سمجھ رکھا تھا اور ان کو وہ اللہ کا حکم کہہ کر کے خود بھی اس پر عمل پیرا رہتے تھے اور دوسروں کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کے تاکید کیا کرتے تھے تو سورہ عال عمران کے ساتھویں رکوں میں جو کہ آیت نمبر چونسٹھ سے لے کر آیت نمبر بہتر تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو دعوت دی ہے کہ آئیے ان چھوٹے چھوٹے باتوں کو بھول جائیے تم بھی اپنے آپ کو دین ابراہیمی اور ملت ابراہیمی کے پیروکار کہتے ہو ہم بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کے پیروکار کہتے ہیں ائیے اپنے اعمال اور عقائد کو ملت ابراہیمی کی بنیاد پر پرکھتے ہیں کہ ہم میں سے کون ملت ابراہیمی کے قریب ہے تو جو بھی ہم میں سے ملت ابراہیمی کے قریب ہے یا اس کے طریقے کے مطابق ہے وہی اصل میں حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کا پیروکار ہے اور تم نے جو اپنے مذہب کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی کہنا شروع کر دیا اور یہودیت مذہب کہنا شروع کر دیا تو بھائی یہودیت تو حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام سے بہت بات کی پیداوار ہے اسی طریقے سے دوسروں نے نصرانیت کو جو حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کا دین کہا اور اس کے روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کو ان لوگوں نے نصرانی کہا تو اللہ فرماتا ہے کہ بھائی نصرانیت تو بہت بات کی ایجاد ہے حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کا نصرانیت کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے یا اہل اہل کتاب کتاب اے بیننا ایک بات کی طرف جو برابر ہے ہم میں اور تم میں انہیں اتحاد کر لیتے اور وہ یہ ہے اللہ نام الا اللہ کے سوا ہم کسی کی بندگی نہ کریں گے اور یہی بات یہود کی کتابوں میں بھی ہے اور عیسائیوں کی کتابوں میں بھی ہے اور یہی عقید مسلمانوں کی بھی ہے تو ایک اللہ کی بندگی پر متحر ہو جاتے ہیں دوسری بات وزیر نسلی کے بھی اور یہ کہ ہم اس ایک اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک قرار نہیں دیتے نہ کسی کو اس کا جانشین سمجھ کر نہ کسی کو اس کا بیٹا سمجھ کر اور نہ کوئی اور مددگار سمجھ کر اس لیے کہ یہی بات تورات میں بھی ہے انجن میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے ولا يتخذ بعضنا باضا بَعْزَنَ رببا من دون الله اور یہ کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی کو اللہ کے سوا اپنا رب نہیں بنائے گا۔ جس طرح تم نے غیر اللہ کے حکموں کو اللہ کے حکموں کے طرح لازم سمجھ رکھا ہے ایسے بات نہیں ہے کہ مسلمان کی زندگی میں لازمی حکم عقائد کے حوالے سے وہ ایک اللہ کی ہے۔ فر ان بس اگر وہ قبول نہ کریں اللہ فرماتا ہے فکول شہدو بس آپ ان کو بتائیے کہ کیوں تم جگڑتے ہو فی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں وما انتورات و بل اور نازل نہیں کیے تورات تو انجیل ہی مگر ان کے پاس خارب ابراہیم علیہ السلام کے بہت بات فلاں کیا تمہیں کچھ عقل نہیں ہے تو جو بہت پہلے ہو گزرے ہو وہ بہت بعد میں نظر ہونے والے دین کے طرف کیسے منسوخ ان کو کیا جا سکتا ہے اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ بات تو ایک معمول عقل کرنے والا شخص بھی سمجھ سکتا ہے ہا ان تم ہا ہاں تم ہی تو وہ لوگ ہو خا تم کہ تم جگڑ چکے فیم اس بات میں لکم بھی علم جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم تھا فلما تو خا تم جگڑتے ہو فیما ان باتوں میں لہسا لکم بھی علم کہ جس بات کے متعلق تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے واللہ عالم وانتم ان تم اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو مارکان ابراہیم یہودین نہ حضرت ابراہیم علیہ یہودی ولا نسرانی اور نہ یعنی سب جھوٹے مذہبوں سے بیدار کا فرما بردار تو ہمیں پرکھیے پھر یہودیت اپنے آپ کو پرکھیں اور عیسائیت اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا وہ تمام جھوٹے مذاہبوں سے اور شرکیات سے احاطہ ہو کر کیا ایک اللہ کے حکم کے پیروکار ہے عمر کا نم المشکین اور نہ تھا وہ شرک کرنے والوں میں سے تو آپ میں سے ہر ایک جو اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کے پیروکار کہتے ہیں وہ ذرا اپنے عقائد کو دیکھیں اور ان کو پرکے اس بنیاد پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ نے نظر فرمائی تھی کہ کتنا تم ان کے ساتھ مطابقت رکھتے ہو اِن اول سے بے شک سب سے زیادہ مناسبت رکھنے والے لوگوں میں سے بے ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو ان لوگوں کی تھی اتبا جو ان کے پیروکار تھے اور اس وقت کے لوگوں کے بعد وہ حضرت نبی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں ان کے ساتھ زیادہ قربت کا مناسبت رکھتا ہوں اس لیے کہ میں ایک اللہ کی بندگی اور ایک اللہ کی بندگی کی طرف بندگان خدا کو دعوت دیتا ہوں اس اللہ کو وہاں دہولہ شریک مانتا ہوں اور اسی طرف دوسروں کو بھی دعوت دیتا ہوں وہ لبین امنوں اور وہ لوگ پھر ان قریب تر ہے جو اس نبی بھی امی پر ایمان لائے ہیں یعنی میرے امت کے لوگ تو تم تو نام کے نسبت رکھنے والے ہو اور ہم عمل کے مناسبت رکھنے والے ہیں وہ اللہ المؤمنین اور اللہ والی ہے مسلمانوں کا اللہ مسلمانوں کا تمام کام بنانے والا ہے کتابیں آزو ہے بعض اہلی کتاب کی لو یوز الون گم کے کاش وہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دے وما اور گمراہ نہیں کر سکتے اللہ انفضم مگر اپنے آپ کو ماشرون اور وہ سمجھتے نہیں ہیں آلی کتاب یعنی یہود اور عیسائی اپنے آسمانی کتابوں کے حوالے سے مسلمانوں کے سچا ہونے کو مانتے ہیں جانتے ہیں اور اس جاننے کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے کی ہمرہ ہم سچوں کے ساتھ ہوتی ہے اس لیے ان کی خواہش ہے کہ مسلمانوں کو اس سچے مذہب کا پیروکار نہ رہنے دیں ان کے عقائد میں اور ان کے اعمال میں وہ ایسے امیزش کرنا چاہتا ہے بدعمالوں کا کہ جس کی وجہ سے یہ مسلمان مسلمان نہ رہیں اور جب یہ مسلمان سچائی پر قائم نہیں رہیں گے تو پھر اللہ کا مدد ان کی شامل خا نہیں رہے گی اور جب اللہ کی مدد ان کے شامل حال نہیں رہے گی تو پھر شیطان کے تمام تر قوت تو ان کے شامل حال ہے پھر وہ اس شیطانی قوتوں کے ذریعے مسلمانوں کو بآسانی با قابو کر سکیں گے یہ آدل کتاب اے اہل کتاب اللہ کیوں انکار کرتے ہو اللہ کے کلام کی وہ تم سے اور تم اس بات کے قائل ہو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے اہل تک کہ وہ لوگ اسی بات کے تبلیف کیا کرتے تھے کہ اللہ کا آخری رسول آئے گا اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور اسی کی مدد کرنے میں ہی اللہ تبارک وطالعہ کی مدد پوشیدہ ہے اور ہم اس بات کے گواہ ہیں یعنی تورا اور انجیر کے عالم ہونے کے ناطے سے تو اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ میرے آیاتیں آ چکی ہیں تو تم گائل ہو کر پھر اس کا انکار کیوں کر بیٹھے ہو یہ اہدال کیوں ملاتے ہو سچ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نشانیاں تھی پہچاننے کی وہ اللہ نے تونجی میں بڑے وضاحت کے ساتھ بہن فرمائی تھی اور یہ نشانیاں اہلی کتاب کے علما میں سے ہر ایک جانتے تھے تو اللہ فرماتا ہے کہ تم حق اور باطل کو آپس میں کیوں مکس کرتے ہو اور سچ بات کو چپاتے کیوں ہو دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ ان لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے بعد آپ کو جب آپ نے آسمانی کتابوں کے دلائل کی بنیاد پر کا تو آپ کو ایسے پہچانا جیسے کہ ایک شخص اپنے بیٹے کو پہچان سکتا ہے لیکن انہوں نے انکار اس وجہ سے کیا مہار زد کی وجہ سے کہ اللہ کا یہ آخری رسول ہم میں کیوں نہیں آیا یہ رسول قریش میں کیوں آیا ہے تو یہ زد ان کو لے ڈوبی وہ آخر داوانہ تیسرے پر سور عل عمران کا یہ آٹھو رقو ہے اور یہ آٹھو رقو آیت نمبر بہتر سے لے کر آیت نمبر اکاسی تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رقو میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اہلی کتاب کے کچھ سازشوں سے اور خیانتوں سے اور منافقتوں سے آگاہ فرماتا ہے کہ جو انہوں نے اس لیے اختیار کی ہے کہ وہ مسلمانوں کو بھی اسلام کے متعلق غالثیوں میں مبتلا کریں چنانچہ ان آیاتوں میں اللہ تبارک وطالعہ نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ ان کی منجملہ سازشوں میں سے ایک سازش یہ تھی کہ ان لوگوں نے باہمی مشورہ کیا کہ اپنے کچھ افراد کو مسلمانوں کے پاس بھیج دیں مسلمانوں نے جا کر وہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کریں پھر ان کے درمیان رہیں اور پھر وہ اسلام کو چھوڑ کر کے واپس آ جائیں اور پھر وہ اس بات کا ڈھنڈورا پیٹیں اس بات کو عام کریں کہ بھئی ہم نے اسلام کو اندر سے جا کر کے دیکھا ہے اسلام میں ہمیں کوئی سچائی نظر نہیں آئی لہٰذا ہم تو سچائی کو اپنانے کے غرض سے گئے تھے سچائی کے تلاش کے غلط سے گئے تھے جو ہمیں نہ ملی تو ہم پھر واپس آ گئے اور ہمیں تمام تر خوبیاں جو نظر آئی ہیں وہ اسلام سے ہٹ کر یعنی یہودیت میں یا پھر عیسائیت میں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی ایسے سازشوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو اور اگر یہ لوگ ایسا طرز عمل اختیار کرتے ہیں کہ کب تو کبھی تو وہ مسلمان ہو جاتے ہیں اور کبھی پھر وہ اسلام کو چھوڑ کر پھر اپنے پرانے مذہب کی طرف چلے جاتے ہیں تو یہ ان کی ایک سازش ہے اس طرح سے یہ مسلمانوں کو دلوں میں اسلام کے متعلق غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی اسلام کو چھوڑنا ایسے ہی ایک آسان اور سہل چیز سمجھ کر کے کہ جب چاہا اسلام کو قبول کیا اور جب چاہا اسلام کو چھوڑ دیا وہ بھی یہی طرز عمل اختیار کریں لیکن اگر یہ طرز عمل مسلمانوں تم نے اختیار کیا تو تمہارے سارے نیکیاں ہو جائے گی زیا کر دی جائے گی اور آخرت میں تم اللہ کے پکڑ میں आओगे یہاں تک ان کا تعلق ہے وہ تو ہے ہی اللہ کے پکڑ میں چنانچہ اللہ کے ارشاد ہے وقالت طائفه من اهل الكتاب اور کہا بعض اہل کتاب نے کہ بے امنو بالذی کے مان لو اس کو انذرا جو نازل کیا گیا ہے عالم نبی ان لوگوں کے اوپر جو ایمان والے ہیں وجہ النہارین دھنچرے رہ اور اس کا انکار کر جاؤ دن کے آخری حصے میں ان بے شک وہی ہے جو اللہ ہدایت کرے اتاحد مسلم اتنی تم اور یہ سب کچھ وہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی کو کیوں دیا گیا مثل اس کے ماحول تم وہ جو تمہیں دیا گیا تھا اور ہا جو یا یہ کہ وہ کیوں غالب آئے تم پر آئندہ رب تمہارے رب کے ہاں وہ لکھ دیجیے کہ بے انفضل عدی اللہ تمام تر بڑائی اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے یہ ہوتی ہی میں وہ وہ بڑائی عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ اللہ وسم اور اللہ بہت وسیع علم رکھنے والا ہے تو مسلمانوں سے پہلے شرافت اور کرامت کا اور افضل امت ہونے کا جو درجہ تھا وہ اللہ نے اہلی کتاب کے کو عطا فرمایا تھا لیکن جب اللہ نے اپنے آخری رسول کو میں فرمایا تو ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے ان سے وہ فضیلت چھین لی گئی تو وہ لوگ کہتے ہیں خاصت کی وجہ سے کہ بھئی ایسے کتابوں پر ایمان نہ لاؤ جس کی وجہ سے تم سے تمہارے وہ فضیلت جینی گئی ہے اور پھر وہ اس کتاب کے وجہ سے اللہ کے ہاں تم پہ غالب آ جائیں تو آپ کہہ دیجئے کہ بھئی یہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے پہلے تمہیں عطا فرمائی تھی لیکن جب تم نے اس نعمت کا قدر نہ کیا شکر کے بجائے کفر اختیار کیا نہ شکری کی تو اللہ نے متم سے چین کر کے اور لے کر کے مسلمانوں کو عطا فرمائی اور اب اس میں مسلمانوں کا امتحان ہے امن کتابیں اب اللہ دوبارہ کو تعالیٰ اہلی کتاب کی کچھ ذہنیت کو بیان فرماتا ہے کہ بعض اہل کتاب یعنی یہود اور عیسائی اگر مسلمانوں سے کچھ پیسے لے لیں بطور قرض کے لے لیں ادار لے لیں یا ان کے پاس اگر مسلمان بطور امانت کے رکھتے ہیں تو ان کی ذہنیت تو یہ ہے کہ پھر وہ اس کی واپسی سے یہ کہہ کر کے انکار کر لیتے ہیں کہ بے ان امیوں کے پیسوں کے انکار کرنے کی وجہ سے ہم پہ کوئی گناہ نہیں اور یہ گویا ہمارا اپنا پیسہ ہے کہ اس کو ہم اپنی مرضی سے خرچ کریں گے اور ان کو نہ دے کر ہمیں کوئی گناہ نہیں ہوگا تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے بے انصافی کا تو یہ عالم ہے اللہ کا کاش ہے ومن اور بعض کتاب میں سے من وہ ہے انت امن فارن اگر آپ ان کو امین بنا لیں ڈیروں سارے مان کا یو ادی لے کا تو وہ آپ کو دے دیں گے یعنی کچھ تو ایسے نیک بھی ہے لیکن امین ہوں من اور بعض ان میں سے وہ ہے انت امن ہو بے اگر آپ ان کو کچھ پیسوں کا امین بنا لیں لو ادی یہ تو پھر وہ آپ کو واپس نہ کریں گے اللہ معدم علیہ قائمہ مگر جب تک کہ تو رہے ان کے اثروں کے اوپر یعنی جب تک سختی سے اس کا مطالبہ ان سے نہ کریں تو وہ آسانی کے ساتھ تمہیں نہیں دیں گے یہی وجہ ہے مسلمان جب اہلی کتاب عیسائی وغیرہ کو پیسے دے دیتے ہیں اور ان سے کچھ آلات خریدتے ہیں ضرب و حرب تو پھر وہ نہ وہ پیسے دیتے ہیں اور نہ پھر مسلمانوں کو ان کے مطلوبہ چیزیں دیتے ہیں جب تک کہ ان کا اپنا جیننا چاہے ظاہر یہ اس لیے بے قالو یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں لیسا سا لینا نہیں ہے ہم پر کوئی گناہ فیل امی ان امی لوگوں کے حق لینے میں وہ یقور واحل قیبہ اور یہ جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر یعنی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہمیں زمین پر اپنا نائب بنایا ہے ہم جس چیز کو چاہیں لے لیں اور جس چیز کو چاہیں واپس کر دیں اللہ نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ہم یادمنس یہ جانتے ہیں کہ اللہ کبھی کسی کو ایسے بےزازی کا حکم نہیں دیتا بلا کیوں نہ من اوفا جو بھی پورا کریں بے آدھی ہی اپنے وعدے کو وطفا اور تقویف کیا کریں فعن بس اللہ محبت کرتا ہے تقویر کرنے والوں کے ساتھ ان لبین بے شک وہ لوگ جو رہتے ہیں بے آد اللہ اللہ کے قرار پر وہ ایمان ہی اپنے فصوں پر سمن خلیلات تھوڑے بہت سے یہ وہی لوگ ہیں جن کا کچھ حصہ نہیں فی الآخرت آخرت میں ولا یقلوا ہو اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا بات نہیں کرے گا ولا یم ضرحیم اور نہ ان کے طرف نظر رحمت دیکھے گا یوم القیامت قیامت کے رن ولاگزیم اور نہ اللہ ان کو پاک کرے گا یعنی نہ ان کو گناہوں کو ماں فرمائے گا ولاحم عذابُعلیم ان کے لیے درناک آزاد ہے یہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ پیسے لے کر گواہی دینے سے من کر ہو جاتے ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگ پیسے لے کر کسی کے لیے جو قسم اٹھاتے ہیں کسی چیز کے متعلق کہ بھائی یہ چیز اس کی ہے اور میں اس بات پہ قسم اٹھاتا ہوں حالانکہ اس کو اس چیز کے متعلق پتہ نہیں ہوتا اور یہ قسم صرف اس لیے لے رہے ہیں اور اٹھا رہا ہے کہ بھائی اس کو اس قسم اٹھانے کے بدلے کچھ پیسے مل رہے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے نفرمانوں کے لیے اللہ کے ہاں عذاب شدید ہے و ان نمن ہوں اور بے شکباز ان میں سے لفری خان البتہ گروہ ہے یلبو نہ السنت ہوں کہ وہ اپنے زبان کو مروڑ کر کے پڑھتے ہیں بال کتابی کتاب کو, من تاکہ تم اس کو کتاب ہی میں سے سمجھو و ماہ من الب اور وہ نہیں ہے کتاب میں سے یقول اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے وما ہو منہ دلّہ اور وہ نہیں ہے اللہ کا کہنا اللَّهِ <الْقَزِرَى> اور وہ بولتے ہیں اللہ پر جھوٹ اور ہم جانتے ہیں یعنی اللہ کی کتاب کو اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ اس کتاب کے معنی ہی بدل جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بے اللہ کی کتاب جس طرح سے ہم نے پڑھا یہی ٹھیک طریقہ ہے اور اس کے یہی معنی ہیں جو نکل آتے ہیں اور اس کے معنی کچھ کا کچھ بن جاتے ہیں مَا نہیں ہے کسی بشر کا کام ہو یہ کہ اللہ اس کو دے الکتاب کتاب وال حکمتا اور نبوتا اور پیغمبری پھر وہ لوگوں سے کہیں کون عباد اللہ کہ بھی تم میرے بندگی کرو مند اللہ, اللہ کو چھوڑ کر یعنی ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ جس کو پیغمبر بنا لے نبوت عطا اور پھر وہ پیغمبر اور نبی بجے لوگوں کو اللہ کے طرف دعوت دینے کے وہ اپنی بندگی کی طرف دعوت دے ایسا نہیں ہوگا بلکہ ولیکن کونو ربانینا لیکن بوتو کہیں گے کہ تم اللہ ولی ہو جاؤ بما کنتم تعلیمون کتابا یسے کہ تم سکلاتے تھے کتاب و بما کنتم تدرسون اور یسے کہ تم آب بھی پڑھتے تھے ولائی امرکم قرنعو رسول اور پیغمبر تمہیں یہ حکم دیں گے ان تتخذو الملائکتا یہ جی کہ تم فرشتوں کو تراؤ والنبیین اور پیغمبروں کو تراؤ اور بابا ان لوگوں نے چونکہ یہ کہا تھا کہ حضرت عیصال صلاح و اور دیگر انبیاء کرام کے یہ تعلیمات کا حصہ ہیں کہ وہ اللہ کے اولاد ہیں اور اللہ نے کہا ہے کہ عیسہ میرا بیٹا ہے لہذا اس کو میرا بیٹا کہہ کر کے پکارو یا فرشتے میرے بیٹیاں ہیں ان کو میرے بیٹیاں کہہ کر کے پکارو اور تم ان کی عبادت کرو یا ان کی مورتیاں بنا کر کے ان کی پوجا کرو جس سے میں خوش ہوتا ہوں تو کوئی بعد یہ ہے کہ یہ تعلیم تو کسی پیغمبر کے نہیں ہو سکتا اس لیے کہ پیغمبر کو نبوت تو اللہ عطا فرماتا ہے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کو نبوت اللہ عطا فرمائے اور پھر وہ اللہ کے بجائے اپنے طرف اپنی بندگی کی طرف لوگوں کو دعوت دے امر حکم بالکفی کیا وہ تمہیں کفر سکھائے گا بعد انت مسلمون بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو یہ تو کفر ہے تو کیا پیغمبر دنیا میں کفر پلانے کے لیے اللہ بیچتا ہے یا کہ سلامتی پلانے کے لیے اللہ بیچتا ہے وأخذ الدعوة عن الحمد لله والعالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميساقا نبينا لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم سم روم سام گم لینتن سر پال اخرا گم اسری اخرنا پالف شم شاہ تیسری بار سورہ عال عمران کی یہ مور کو ہے اور یہ رکو آیت نمبر اکاسی سے لے کر آیت نمبر اکانوے تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اور یہ تیسری باری کے آخری رکو ہے آگے سے انشاءاللہ چوتھا شروع ہوگا اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور انداز سے تمام انبیاء کرام کے تعلیمات کا ایک ہونا بیان فرمایا ہے کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو مختلف پیغمبروں کے طرف منصوب کرتے ہیں جس طرح کے یہودی یا عیسائی اپنے آپ کو مختلف پیغمبروں کے طرف منصوب کرتے ہیں اور پھر ان میں سے ہر ایک کے عقائد اللہ کے متعلق رسولوں کے متعلق دوسروں سے مختلف ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام میں نے محبوس فرمائے ہیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے عالم ارواح نے میں نے ان سے وعدہ لے رکھا تھا کہ جب بھی میں تم میں سے کسی کو رسول بناؤں جس وقت دنیا میں بھیجوں اور پھر اگر اس کے اس دور میں دوسرا رسول آئے تو اس رسول نے اس کی باتوں کی تصدیق بھی کرنی ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے تمام پیغمبروں نے اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم تو اپنے سے پیشڑوں پیغمبر کے باتوں کے اور تعلیمات کی تصدیق بھی کریں گے اور اگر وہ ہمارے زمانے میں مبوس ہوئے تو ہم ان کی مدد بھی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ تم جن مختلف پیغمبروں کے طرف اپنے آپ کو منصوب کرتے ہو اور پھر ایک کے تعلیمات دوسروں سے مختلف بتلاتے ہو تو پھر ایک پیغمبر کیسے دوسرے پیغمبر کے تعلیمات سے خلاف تعلیمات کی تبلیغ کر سکتا ہے بلکہ پیغمبروں کے تعلیمات کے تمام جو بنیادی غائب ہے وہ تو ایک ہی اور ایک ہی بنیاد پر قائم ہے ان میں تو اختلاف ہے ہی نہیں تو تم لوگوں نے جو بنیادی عقائد میں اتنے بڑے پیمانے پر خلائیں بنا دی ہے اختلافات پیدا کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں نے اپنے خواہشات کو اپنے ان آسمانی کتابوں میں داخل کر دیا اور پھر اپنے خواہشات کو دیا کا شاد اللہ اور جبلیہ اللہ نے ایک وعدہ پیغمبروں سے اور وہ وعدہ یہ تھا کہ لمحہ آتا ہی تو کم کتابیں کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا کتاب میں سے و حکمتیں اور علم کے باتوں میں سے دانائی کی باتوں میں سے سما جا عکم پہ آئے تمہارے پاس رسول ان پیغمبر مصدق المام حکم جو تصدیق کرے اس کا جو تمہارے پاس ہے لتوں نبی ہی تو تم نے اس آنے والے پیغمبر پر ایمان لانی ہے وہ اور تم نے ضرور اس کی مدد کرنی ہے اس لیے یہ کہ جو پیغمبر کے تعلیمات کے خلاف بات کہیں اور اپنے بارے میں لوگوں کو یہ بھی بتاتے رہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں تو وہ ہے اس لیے کہ ایک پیغمبر اپنے سے گزشتہ پیغمبر کے باتوں کا انکار نہیں بلکہ ان کا تصدیق کرتا ہے جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک وطالیہ نے فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجیے کہ اللہ نے مجھ پر ایسی کتاب نظر فرمائی ہے کہ جس میں تصدیق ہے ان کتابوں کی جو تمہاری طرف اللہ نے نظر فرمائی اس میں ان کی تغذیب نہیں ہے تقزیب ان باتوں کی ہے جو تم لوگوں نے اپنے طرف سے ان کتابوں میں شامل کی اور ان کو اللہ کی بات ہی بتلاتے ہو اعلیٰ اللہ نے اخرار کیا کیا تم اعلیٰ اس ظالم اسری اور کیا تم نے اس بات پر میرے شرط کو قبول کر لیا قالو تو تمام پیغمبروں نے حال میں میں کہا کہ اخرار نہ ہم نے اقرار کیا قال اللہ نے فرمایا تو اب تم اس اپنے گواہی پر اور شہادت پر ہو رہو وہ انا محکم اور میں تمہارے ساتھ تمہارے اسکیم پر گواہوں میں سے ہوں جور جائے گا اس وعدے کے بعد تو وہی لوگ ہوں گے نہ فرمانوں میں سے تو ایک پیغمبر کے معنی بارے میں یہ سوچنا کہ اس نے اللہ کے حکموں کی جان بول کر نہ فرمانے کی بھی گنا ہے افغیر دین اللہ ابو کوئی اور دین ڈھونڈتے ہیں سوائے اللہ کے دین کے وہ أَسْلَمَا اور اسے کے حکم بردار اختیار کی ہوئی ہے ملز سماؤ وا ارب وہ جو بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں دواؤں گرہ چاروں لاچار وہی لہو جان اور, اور اسی کے طرف سبوں کو لوٹایا جائے گا کل کہہ دیجیے امن ناب کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر وما ان ضلع علیہ ہو جو نازر کیا گیا ہے ہمارے اوپر جو نازر کیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام پر و اسماعیل اب اسحاق اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق پر و یعقوب حضرت پر و اسمبات اور حضرت, اور حضرت کے اولاد میں جو پیغمبر ہوئے ہیں ان پر وما اوتی اور جو کچھ ملا ہے حضرت اسحاق و حضرت موسح کو ون اور دیگر امبیا کرام کو مر رب ہی رب کی طرف سے تو یہ دیکھیں بعد میں آنے والے پیغمبر نے تو گزشتہ پیغمبروں کے تعلیمات کا تصدیق کر دیا ہے اس پر ایمان لانے کا اظہار کر دیا ہے لام فرض کو بہن اور ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریح نہیں کرتے کہ بعض پیغمبروں کو مانے اور بعضوں کو نہ مانے یا بعض پیغمبروں کے بعض تعلیمات کو مانے اور بعض تعلیمات کو نہ مانے ورنہ ہم لہو اور ہم سب اسی کے فرما ہیں اب ان کو چاہیے اہلی کتاب کو وہ کہ اپنے آپ کو بھی پڑھ کہ کیا وہ اپنے سے گزشتہ تمام پیغمبروں پر, پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے وہ دینا اور جو کوئی چاہے دین کے سوا کسی اور کو دین فن یق بل پس اس کا وہ دین اس سے قبول نہ کیا جائے گا یعنی اسلامی طرز زندگی سے ہٹ کر جو انسان کسی اور طرز زندگی کو اپنائے یہ سوچ کر کے میرے یہ طرز زندگی اللہ قبول کرے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ اللہ کے ہاں جو طرز زندگی اس کو کامیابی سے امکنات کر سکتی ہے وہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے اور جو اس سے ہٹ کر کے طرز زندگی اختیار کرے گا تو وہ وفیل آخرت من الخاسرین اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا سے سکتا فیحد اللہ قومن اللہ تم کا راستہ دکھائے ایسے قوم کو کفر و بعد ایمان جو ایمان لا کر بھی کفر کر گئے و شہید اور جنہوں نے دی ان الرسول حق یہ کہ رسول سچا ہے وجاءهم البینات اور ان کے پاس واضح نشانییں آئیں اللہ لا یهد القوم الظالمین اور اللہ سالم قوم کو راستہ نہیں دکھاتا ولا اجازاهم یہی ہے وہ لوگ ان کے سزا ہے ان عبد ایمان اللہ یہ ان پر اللہ کے لعنت ہو قال ملائکہ و فرشتوں کے وال ناس اجماعن صالح کرم سارے لوگوں کی خالدینسی ہاں کہ یہ ہمیشہ رہے اس دانت میں لا خفا فون حمل اذاب اور ان پر سے عذاب کو حکم نہ کیا جائے گا وہ اللہ اور نہ انہیں کوئی فرصت ملے گی تو یہ لوگ جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے یہ ان پر ایمان لانے کا ڈنڈورا پیٹتے رہے ان کی سچائی کے جھیت گاتے رہے لیکن جب اللہ نے اپنا آخر رسول بھیجا تو پہلے ایمان لانے کے بعد انہوں نے گفر اختیار کیا اِلدینہ تعابو میں باد علی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے اس طرز عمل کے بعد توبہ کر لیا وہ اسلح و, و رحدے کے لیے اپنے عمل کی صلاح کی تو فإن اللہ وفرحیم تو بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے ان کفرو بشک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا بعد ایمان این ایمان لانے کے بعد سم مزداد و کفرن پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے تو لن تخ بالا توبہ ایسوں کا توبہ اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا وہ علائی علوم اور ہیں۔ کہ پہلے انہوں نے مانا اقرار کیا کہ اللہ کا آخری رسول آئے گا اللہ کا آخری کلام نازل ہوگا جب اللہ کا آخری رسول آیا اور کلام نازل ہوا تو انہوں نے انکار کیا اور صرف ان کا کفر انکار کے حد تک نہیں رہا بلکہ یہ تو اسلام کے مٹانے کے درپے ہو گئے تو گویا کفر میں مزید آگے بڑھ گئے انفروں بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے وہ ماتو اور مرے وہم قفار میں کے وہ کافر تھے فلاح ہرگز قبول نہ کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے بھی اگرچہ اپنے بدلے میں تھے کہ لحم عصیم یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے درناک عذاب ہے اما لحمن ناصرین اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا یعنی آخرت میں جو شخص کفر کے ساتھ اٹھا انہیں یعنی دنیا میں بھی کفر اختیار کیا رکھا اس کو موت بھی اس حال میں آئی تو قیامت کے دن اگر وہ زمین بھرا اللہ کو اپنے نفس کے بدلے دیں کہ اس کے نفس جہنم سے بچا لیا جائے تو اتنے بڑے پیمانے پر سونا دے کر بھی وہ اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکیں گے اور نہ اللہ اسے قبول کرے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدیث میں ہے. آپ کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو حاضر کیا جائے گا پھر اللہ نے ان پر دنیا میں جو نعمتیں کی اللہ ان نعمتوں کا ان کے سامنے اظہار فرمائے گا وہ لوگ اس کا اقرار کریں گے کہ اللہ یہ تنہیں امب ان انعامات بڑی کی تو اللہ تبارک و وطالعہ فرمائے گا کہ بھی دیکھو تم تو نافرمان بن کے میرے پاس آئے ہو اور اب تمہارا ٹھکانا جہنم ہے تم کیا کچھ دے کر کے اپنے آپ کو آزاد کرنا پسند کرو گے جہنم سے اور میرے غذب سے تو لوگ کہیں گے اللہ ہم سے ہمارے بیوی بچے لے لو ہم سے ہمارے بہن بھائی لے لو ہم سے ہمارا سارا کنبا لے لو اور ہم سے ساری دنیا لے لو بس ہمیں جہنم بچہ بچا لو یعنی انسان کو کافر آخر اٹھنے والا کافر اتنا مفاد پرس ہو چکا ہوگا کہ وہ سب کچھ دینے پہ تیار ہو جائے گا بیوی بچوں کو بھی بہن بھائیوں کو بھی سارے کنبی کو بھی ساری دنیا کو بھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس کے پشکش کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا اللہ فرمائے گا اس کے بندے میں کہ میرے بندے میں نے تو تجھ سے اتنی بڑی قربانی نہیں مانگی تھی میں نے تجھ پہ کرنے کے لئے کچھ احکامات نازل کیے تھے کہ یہ تھی کرنا ہے اور کچھ احکامات سے میں, کچھ احکامات کے ذریعے میں نے تجھے کچھ کاموں سے منع کیا تھا کہ ان کاموں کو نہیں کرنا تو نے وہ کرنے والے چھوٹے پیمانے پہ, پہ کام جو تھے وہ نہیں کیے اور منع ہونے والے جو چھوٹے چھوٹے کام تھے ان سے تو نے خود کو نہیں روکا بلکہ ہمیشہ خواہشات کہ ہاتھوں تو محدود رہا تو بندے اب تیرے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا جائے گا سورہ عل عمران چھوٹے پارے کی ابتدا اسی آیت سے ہوتی ہے اور یہ رکو نمبر دسواں ہے اور یہ دسو رکو آیت نمبر بہانے سے لے کر آیات نمبر ایک سو دو تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس رکو کے پہلے آیاتوں میں مسلمانوں کو مخاطب فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو راہ خدا میں اللہ کی دی ہوئی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ کرنا چاہیے اور ایسی چیزوں کو خرچ نہیں کرنا چاہیے کہ جو چیزیں ان کے یہاں ردی ہو جائیں اس لیے کہ جو اللہ کے ہاں بہترین چیز کی امیدوار ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں بھی اللہ کی دیوی بہترین چیزوں میں سے خرچ کر لیا کریں راج اللہ کا اشار ہے کہ لن تنالبہ ہرگز حاصل نہ کر سکو گے نیکی میں کمال کا درجہ حد تک انفکو جب تک کہ خرچ نہ کرو مما اس میں سے جو چیزیں تمہارے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے یا جو تمہارے ہاں پیاری چیزیں ہیں بما تنسی قومن شہین اور جو چیز خرچ کرو گے علم ہے کل تو سب طرح کے گانے حلال تھی بنی اسرائیل کے اوپر اللہ حرم اسرائیل سے اس جو حرام کر لی تھی حضرت یعقوب نے اپنے اوپر من قبل انتنا ضلع طوراتو طورات کے نازر ہونے سے پہلے بول کہہ دیجیے تم لے آؤ تو فتلوہ پڑو اس کو ان کو تم سوادین اگر تم سچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن اہلی کتاب نے اونٹ کے گوشت اور اس کے دودھ کو حرام قرار دیا تھا تو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ اللہ نے حکم تورات میں نازل فرمایا ہے تو اللہ تبارک و وطالیہ فرماتے ہیں کہ یہ تو تورات کے نازل ہونے سے پہلے حضرت یقوب علیہ سلاۃ وسلام نے اپنی یہ ممنوع قرار دی تھی اور یہ ایک بیماری کے وجہ سے تھی یا ایک حکمت کے وجہ سے تھی لیکن یہ اللہ کا حکم نہیں تھا اور تم جو کہتے ہو کہ تورات میں اس کا اللہ نے حکم نازل کیا تو بھئی تم نسبت اس کا حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف کرتے ہو توات تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بہت بات نازل ہوئی ہمارا پس جو باندھ اللہ کے اوپر جھوٹ ممبان ذہر کے بعد فعل بس وہی لوگ بڑے بے انصاف ہیں صد اللہ اللہ نے سچ فرمایا ملت ابراہیم اب تاب ہو جاؤ ملت ابراہیمی کے خنیفہ تمام تشرکیات سے کنارہ کش ہو کر وہ مکان المشقین اور نہ وہ ان حضرت ابراہیم علیہ المشرقین شرک کرنے والوں سے. اہلی میں سے کیونکہ کہ اہلی کتاب میں سے عیسائی دونوں اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کے پیروکار سمجھتے تھے اور ان کا یہ دعویٰ تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ملتی ابراہیمی کے پیروکار ہو اور تمہارا یہ دعویٰ ہے تو پھر تمہیں شیرک چھوڑ دینا چاہیے اس آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کے ایک جھوٹے پروگنڈے کا اور جھوٹی دلیل کا جواب دیا ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ نے روئے زمین پہ سب سے پہلے گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا ہے وہ بیت المقدس ہے تو اللہ تبارک و وطالیہ ان آیاتوں میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے جو لوگوں کے لیے باعث برکت اور باعث ہدایت ہیں وہ مکہ مکرمہ میں ہے یعنی بیت اللہ اور تم جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ سلاۃ کے دین کے پیروکار کہتے ہو تو بیت اللہ کے دوبارہ تعمیر حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام نے ہی کی تھی اور مقام ابراہیمی ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کی تعمیر کی ایک واضح نشانی ہے چنانچ اللہ کا اشاعد ہے اِنَّ بے شک سب سے تیراگر آل جو مقرر ہوا لوگوں کے لیے للزی وہ ہے بے بکتا جو مکہ میں ہے مبارکن برکتوں والا وہودن اور ہدایت کا باعث سارے جہان والوں کے لیے آیا تمبئی نازم اس میں ان ظاہر نشانیاں ہیں مقام و ابراہیمہ اور مقامی ابراہیمی بھینا اور جو اس کے اندر آیا اس کو امن میں ولی اللہ عال اور اللہ کا حق ہے لوگوں کے اوپر حج جل بیت اللہ کا حج کرنا منسپا سبیلا جو قدرت رکھتا ہو اس کے طرف راستے کے چلنے کی یعنی جس کا راستہ پر امن ہو صحت اس کا ٹھیک ہو اور خاتون صاحب حیثیت کے ساتھ اس کا محرم ہو اس کے پاس زد راہ ہو تو اس کے اوپر اللہ کے گھر کا ایک مرتبہ حج کرنا لازم ہے فرض ہے امن کا اور جو نہ مانے اللہ علیمین سو اللہ سارے جہان والوں سے بھی پرواہ ہے یعنی اگر سارے جہان والے اللہ کے حکموں کا انکار کر دیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کہہ دیجئے یا اہل کتاب اللہ کیوں منکر ہوتے ہو اللہ کے آیتوں کا واللہ اللہ اور اللہ گواہ ہے اللہ ما اس پر جو کچھ تم عمل کرتے ہو کل کہہ دیجیے یہ اہل الہلی کتاب لمتی اللہ کیوں روکتے ہو اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستوں پہ چلنے سے من آمن جو ایمان لائے ہیں تب وہ نہا اور تم ڈونڈتے ہو راہ خدا میں جرمیاں کا لش کرتے ہو وہ ان اور تم خود جانتے ہو کہ دین اسلام دین حق ہے وم اللہ بے غافل اور اللہ بے خبر نہیں ہے تمہارے کاموں سے اے, ایو آمنو اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو ان تو اگر تم کہنا مانو گے فریقا من فریقانزینہ بعض لوگوں کے ان لوگوں میں سے اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی یعنی اگر تم بعض اہل کتاب کی باتوں کو مانو گے ان کی پیروی کرو گے تو یردوکم بعد ایمانکم کافرین وہ تمہیں پھیر دیں گے تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا کر وہ تیل حتقرونا اور تم کیسے انکار کر سکتے ہو وَأنتم تطلع آیات اللہِ اور تم پر پڑی جاتی ہے وفی کم رسول تمہارے موجود ہے وَمَن اور جو کوئی مضبوطی سے پکڑے گا اللہ کے حکموں کو فقد ہو دیا بس یقیناً اس کو ہدایت ہوئی راستے کے طرف حادث میں آتا ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے مدینہ منورہ میں حلی کتاب کے دو قبیلے تھے مشہور اوس اور خزرت وہ ہمیشہ آپس میں دست و گریبان رہتے تھے لیکن جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو آپس میں بھائی بھائی بن گئے تو ایک دفعہ ایک یہودی نے جو کہ منافق تھا اس نے دیکھا کہ یہ اوس اور خزرج کے لوگ آپس میں شعر و شکر ہو کر کے گفو میں مصروف ہے تو اس کو یہ بات انتہائی گراہ گزرے اس پہ اور اس نے وہاں کڑے کڑے کچھ زمانۂ جاہلیت کے ایسے اشعار پڑھے کہ جو زمانۂ جاہلیت میں اور قبیلۂ اوس کے لوگ اپنے سرداروں کی تعریف اور اپنے قبیلے کے مخالف قبیلے کے حجوں میں پڑا کرتے تھے اسی طریقے سے دوسرے قبیلے کے متعلق بھی انہوں نے وہ اشعار پڑھے جس میں اپنے قبیلے کے لوگوں کی تعریف تھی اور شریف مخالف کے قبیلے کے لوگوں کا حج تھا تو ان لوگوں کو اپنے وہ پرانی یاد آ گئی اور ان لوگوں نے جب اپنے ان بزرگوں کی تعریف اور دوسروں نے اپنے ان بڑوں کے حج یعنی مذمت سنی تو وہ ایک دوسرے کی طرف گورنے لگے ان میں تھوطم نیویں ہونے شروع ہو گئی یہاں تک کہ آپس میں انہوں نے ایک دوسروں پر حملہ اوور ہونے کی غرض سے اپنے تلواروں کو نکال دیا اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشید کیا ہے تو اللہ نے یہ آیاتی ندی فرمائی بھائی اگر تم بعض اہلی کتاب کی باتوں کو مانو گے ان کے باتوں میں آؤ گے تو وہ تمہاری ایمان کے باتوں میں پھر سے کافر بنا دیں گے اس لیے کہ ایک مسلمان جب جہن مسلمانوں کو دوسرے مسلمان کو قطر کرتا ہے تو وہ قاتل مسلمان مسلمان پر کہاں رہے گا اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو اہلی کتاب کی شرح سے محفوظ فرمائے عمران کی آیت نمبر ایک سو دو سے لے کر آیت نمبر ایک سو دس تک کی آیتوں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہے اور گویا گزشتہ رقو کا خلاصہ اللہ نے اس رکو میں بیان فرمایا ہے کہ اہل کتاب جو ہر وقت اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو اسلام سے پھیر دیں تو مسلمانوں کو ہمیشہ اپنے توجہ اس طرف رکھنی چاہیے کہ یہ خدا نخواستہ ہم زندگی کی کسی موڑ پر اسلامی تعلیمات سے روگردانی نہ کرنے والے بن جائیں تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نظر فرمائی ہے جس میں اللہ مسلمانوں کو نصیحت فرماتا ہے یا وہ لوگ ایمان والے ہوں ات اللہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو حق اطوقاتی جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ولہ تم اور تمہیں موت نہیں چاہیے اللہ ونت مسلم مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو مطلب یہ ہے کہ موت کے لیے کوئی وقت متعین اور مقرر اللہ نے کر کے کسی کو بتایا نہیں ہے کہ بھائی کس کو کس وقت ہے اور کس سن میں اور کس عمر میں اور کس دن موت آئے گی تاکہ وہ اس سے پہلے مسلمان ہو جائے لہذا موت کسی بھی وقت کسی بھی شخص کو کسی بھی عمر میں آ سکتی ہے اور کسی بھی وجہ سے آ سکتی ہے لہذا ہر وقت انسان کو مسلمان کو اپنے اسلام کا فکر کرنا چاہیے حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں ان آیاتوں کو پڑا کرتے تھے اس لیے کہ ان آیاتوں میں ایک بہت بڑی نصیحت ہے رشتہ اس دیوار سے منسلک ہونے والے میاں بیوی بی کے لیے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ طرح اور ہمیشہ مسلمان رہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں وہ خدا کا خوف ترک کر دے اس لیے کہ خدا خوفی کا ختم ہونا ہی ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں حقوق کے تلفی کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے بہت حسین اللہ جمی اََََََََََ اور مضبوط پکڑو اللہ کے رسی کو سب مل کر ولافر رکھو اور پھوٹ نہ ڈالو بس کرو اور یاد کرو نعمت اللہ علیہ اللہ کے احسانات کو اپنے اوپر اس گم تم آدھا جب تم آپس میں دشمن تھے اللہ فبئی نہ تمہارے دلوں میں تم اب ہو گئے ہو تم بنیا متی ہی اس کے فرد و کرم سے اخوان بھائی بھائی بن کر یعنی قبیلے اوس اور حضرت جو اسلام سے پہلے دست و بلوان رہتے ہیں اور کسی بھی وقت کسی بھی قبیلے کا کوئی بھی فرد دوسرے قبیلے کے کسی فرد کے ہاتھوں سے مارا جا سکتا تھا اور اس کا مرنا تھا کہ ادھر جہنم میں چلا جانا تھا لیکن اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں کہ وکم تم اور تم اعلی شفا من نارے آگ کے گڑے کے کنارے فان منہا پھر اس نے تمہیں اس سے نجات دی کردارے کا ایسے ہی جو بیہ اللہ القم آیا وہ کھول کے بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنے آیا لال تحت دون تاکہ تم اس سے رہنمائی حاصل کرو اور ہونا چاہیے تم میں سے ایک جماعت یا خیر جو لوگوں کو نئے کاموں کے دعوت دیں وہی امرون ابل اور لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دے وہ عام المنف اور لوگوں کو بری باتوں سے روکے وہ عظاہ احمد مفلق ہوں اور وہی لوگ ہیں اپنے مراد کو پہنچنے والے ویسے تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب بھی جہاں بھی کسی کو اللہ کے حکموں کا خلاف کرتے ہوئے دیکھے تو اس سے منع کرے لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس امت مرحومت کے اندر بالخصوص جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ اس کا کام ہی یہی ہو اسلامی معاشرے میں کہ وہ لوگوں کے بلائی کی رہنمائی کریں بھلائی کے کاموں کی طرف اور لوگوں کو خبردار کرتے رہیں اللہ کے نافرمانیوں سے مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح تفرقوا جو متفرق ہو گئے جدا جدا ہو گئے وختلف اور اپس میں اختلاف کرنے لگے ان کے پاس صاف احکامات آ چکے تھے وہ لم ازام عظیم اور وہی لوگوں کی ان کے لیے بہت بڑا آزاد ہے یوم جوہن جس دن سفید ہوں گے کئی چہرے و تسود اور سیاح ہوں گے کئی چہرے تو امن لذیذ کے چہرے سیاح ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا اکفر تم بعد ایمان کم کیا تم نے کفر اختیار کیا ایمان لا کر یعنی ایمان لانے کے بعد تم نے کفر اختیار کیا فضوق الزاب بگچکو آزاد کو بدلے جو کچھ تم نے کفر اختیار کیا وہ امن لذیذ ابھی عزت وجوہ ہوں اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے ففی رحمت اللہ صبح اللہ کے رحمتوں میں ہوں گے حمفی خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے تو قیامت کے دن لوگوں کو لوگوں کے حالات کو اللہ نے فرمایا ہے کہ سارے لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا ایک وہ کہ جن کے چہرے پکڑے ہوئے اور انتہائی غمزدگی کی وجہ سے ان کے چہرے کالے ہو چکے ہوں گے ان شاء آخری بارے میں آئے گا جس میں اللہ تبارہ کو طرح فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے بالکل ایسے غبر آلود ہوں گے کہ تڑ حقم قطر جس سے کہ ان پر گرد جائی ہوئی ہو اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں تو وہ ہر اور بشاش تر و تازہ ہوں گے اور اللہ کے طرف سے نعمتوں اور راحتوں کے ملنے کے امید پر خوشحالیہ منا رہے ہوں گے جن لوگوں کے چہرے اترے ہوئے ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں کہ ان تک اللہ کے بات پہنچیں لیکن اللہ کے بات کے مقابلے میں انہوں نے اللہ کے نا شکری کو ترجیح دی اللہ کا اشار ہے وہی عزت وجوہ ہو اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے سفی رحمت اللہ سو اللہ کے رحمتوں میں ہوں گے ہوں خالدون اور اس میں صدا رہیں گے یہ ہے اللہ کے حکم نظر علیہ کا جو ہم سناتے ہیں آپ کو طریقے ٹھیک, ٹھیک سے وَمَ اللَّهُ يُرِيدُ اور اللہ ظلم کرنا نہیں چاہتا اپنے مخلوق پر لیکن لوگ خود اپنے اعمال کے ذریعے اپنے لیے ظلم کے اسباب پیدا کرتے ہیں جیسے کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث کچھ ہی ہے یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کہے گا کہ یا عبادی انفیحم ثما ثم کم ہے میرے بندو یہ تمہارے امان ہے جنہیں تمہارے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے سمن وجد خرم فلی الحمد اللہ جس نے اپنے امان میں بھلائیاں پائی اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور من مجحدہ غیر روزانہ کا فلاح یلومن اللہ نفسا اور جس نے اپنے امان میں بھرائیاں زیادہ پائی تو وہ اپنے علاوہ کسی اور کو ملامت نہ کریں اس لیے کہ یہ تمہاری ہی امان ہے تو اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ تک نہیں رکھتا لیکن لوگ خود اپنے لیے ظلم کے اسباب پیدا کرتے ہیں وہی اللہ سماواد اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں وہی اللہ ترجم اور اللہ ہی کے طرف رجوع ہے ہر کام کا یعنی ہر کام جو انسان کرتے ہیں یا جو اللہ کے دیگر مخلوقات کرتے ہیں ان کاموں کو اللہ کے طرف لوٹایا جاتا ہے اور پھر انسان اور جنوں کے لوٹائے ہوئے اعمال کو قیامت کے دن اللہ اپنے محلوب کے سامنے کر دے گا اپنے بندوں کے سامنے کر دے گا اور انہیں اعمال کی بنیاد پر ان کے لیے کامیابی ناکامی کے فیصلے ہوں گے اللہ تبارک ہر مسلمان کو آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرنے والے اعمال کرنے کے توفیق میں سے فرمائے وآخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم چھوٹے پارے سور عمران کی یہ بارہواں رکو ہے اور یہ رکو آہت نمبر 110 سے لے کر آہت نمبر ایک تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک اطالعہ مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے جو تمام امتوں سے بہتر بنایا ہے اور افضل اما ہونے کا اللہ نے ان کو خطاب اور لقب عطا فرمایا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان آیاتوں میں ان صفات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جن صفات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو باقی امتوں کے مقابلے میں افضل قرار دیا ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شراد ہے انتم خیر تم سب امتوں سے بہتر امت ہو ہوت جو بھیجی گئی ہو لوگوں کے لیے تمرو نہ بالمعروفی کہ تم حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا یعنی ایک صفت وطن ہو نہ من کرے اور تم منع کرتے ہو برے کاموں سے دوسری صفت بلّ اور تم خود ایمان رکھتے ہو اللہ کے ذات پر یہ تین صفات ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سب سے افضل امت قرار دیا یہ وہ اوصاف ہے کہ جن کے بنیاد پر اللہ نے بنی سعید کو بھی افضل امت قرار دیا تھا لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ان لوگوں نے امر بالمعروف یعنی لوگوں کو اچھے باتوں کی طرف دعوت دینا اور برے باتوں سے منع کرنے کے سنت کو یا اللہ کے حکم کو ترق کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے وہ افضل ترین امتوں کا جو لقب اللہ نے عطا فرمایا تھا وہ اللہ نے ان سے واپس لے لیا اور اب بطور امتحان کے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذمہ داری اس امت پہ ڈال دی وحمان کتابیں اگر ایمان لے اہلی کتاب لکان خیر اللہ البتہ وہ ان کی ہاتھ میں بہتر ہے هم المؤمنون ان میں سے کچھ تھی ایمان والے ہیں لیکن وہ اکثر فاسقون ان میں سے اکثریت نافرمانو کی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت کم تھے وہ اہلی کتاب کی جو ایمان رہے تھے اور بڑی اکثریت تھی ان کی جنہوں نے اللہ حکموں کے حکم کی نافرمانی کی تھی اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرمانوں کے دلوں میں رکے ہوئے جو حسد اور بغض کینہ اور اعنات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مسلمانوں سے بیان کیا ہے کہ تمہاری دین کے مخالفت کر کے لئی ضرور گم یہ کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے تمہارا مگر صرف زبانی کلامی ستاتے رہنا کہ کبھی الزام لگا دیا کبھی تہمت لگا دی کبھی تنگ نظر کہہ دی, دیا کبھی کیا رقب دیا کبھی کیا رقب دیا تاکہ اقوام عالم کے نظروں میں تمہاری عزت کو کم کیا جا سکے اللہ فرماتا فرماتے وہی حکم اور اگر وہ تم سے جنگ کرے وہ لوکم الدبار تو وہ ٹھیک پھیر دے تمہاری طرف یعنی جنگ میں وہ بھاگے سن مداعین سرون پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی صلی ربہ علیہم و سلم ان پر نازل کی گئی ہے رسوئی ہے ما سقیفہ جہاں بھی دیکھے جائے الا بحبل من الله سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و نے ان کو اپنے ذات کی شفقت سے بنا دی وحبل من الناس یا یہ کہ لوگوں نے ان کے ساتھ کچھ معاہدے کر کے انہوں نے بنا دی مِنَ اور یہ کمال آئے اللہ کے غصے کو اپنے اوپر مسکانہ تو اور لازم کر دی گئی ہے ان پر حاجت کہ ظاہر اسباب کے وافر مقدار میں ہونے کے باوجود یہ مزید اسباب کے تلاش میں مارے مارے پھرتے رہیں گے چنانچہ اس دور کے اہل کتاب کی زندگیوں میں اس چیز کا مشاہدہ بغور کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو ان کے علاقوں میں بے شمار خوشحالی کے سامان عطا فرمایا ہے بطور آزماش اور امتحان کے لیکن وہ انہیں چھوڑ کر کے دور نکل جاتے ہیں اور لوگوں پر دنیا کی زندگی تنگ کر لیتے ہیں ظاہر کہ یہ اس لیے بے ان حمکان و آیت اللہ ہے کہ ہے وہ انکار کرنے والے اللہ کے آیتوں کا اب غیر حق اور یہ قتل کرتے رہے ہیں پیغمبروں کو نا یہ اس لیے میں آساؤں نہ فرمانی کی وہ کامیات سے نکلے ہوئے تو یہ اس کی سزا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان کو قرار نہیں آتا لئی سوار وہ سب برابر نہیں ہے یعنی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اہلی کتاب جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی نازل ہوئی ہے وہ سارے کے سارے ہمیشہ کے لیے اقسام ہوں گے اللہ فرماتے کہ ایسے بھی کوئی بات نہیں بلکہ میں اہل کتاب میں ایک فرق ایسے بھی ہے جو قائم ہے یفون آیات اللہ جو پڑھتے ہیں اللہ کے آیاتوں کو آنا اللہ رات کے گھڑیوں میں وہ ہمیں سد اور وہ سیدھے کرتے ہیں یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ وہ دولت ایمان سے گہراور ہوگی اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا جو امن وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر وہ امرون معروفی اور وہ حکم کرتے ہیں اچھی بات کا وہ انہا من کرے اور وہ منع کرتے ہیں بڑے کاموں سے جو سارے خیرات اور وہ سب سے آگے بڑھ کر رہتے ہیں نیکے کے کاموں میں وہ صارحین اور وہی لوگ ہیں اما من خیرن اور جو کچھ کریں گے وہ بھلائی کے کام فلیں یوگ فروح ہو بس اس کے نا قدری ہرگز نہیں کی جائے گی اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ, تعالی نے تو شروع ہی سے ان پہ بڑا رحم کیا تھا لیکن انہوں نے اللہ کے اس رحم اور نئے کے بدلے میں نہ کی تو یہ کمی ان کی طرف سے تھی اگر آج بھی یہ وسعت قلبی اور وسطی نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو قبول کریں جن میں سے ان میں سے بعض نے قبول کیا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ, تعالی ان کے نیک اعمال کے ناقدری نہیں فرمائے گا اللہ علیم ممبل اور اللہ تبارک تعالیٰ, تعالی کو خبر ہے فرحدوں کی ان ہے لن تو ہر غز کا آئے گا ان کے طرف سے ان کا مال و لا اور نہ ان کے اولاد میں کچھ بھی خواب نار اور وہی لوگ ہیں آگ رہنے والے <سؤال> خالدون <سؤال> وہ اس میں رہیں گے انسان ان دو خواہشات کے تکمیل کے لیے اللہ کے ناراضگی کے کاموں کا احتکام کرتا ہے ایک یہ کہ اس کا کنبا آل اور اولاد ان سے خوشحالی کے طالب ہوں اور ان کے کچھ خواہشات ایسے ہوں کہ جن کی تکمیل کے لیے اللہ کے حکموں کے مخالفت کرنے پڑتی ہیں تو بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے حکموں کی خطہ نظر کر کے اپنے اہل و عیاد کے خواہشات کو پورا کرتے ہیں دوسری یہ کہ ان کو کچھ مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے خطہ نظر کر کے مال مالی فوائد حاصل کرنا چاہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن دو نعمتوں کے کی حصول کے لیے انہوں نے اللہ کے نعمتوں سے سر سے نظر کر دیا ہے آنکھیں پھیر دی ہے تو یہ نعمتیں ان کو قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا مثال ما ينفقون ماین کی حقیحت الحیاتی دنیا مثال اس شخص کے کہ جو خرچ کرتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں کمسرین اس کی مثال اس ہوا کی طرح ہے فی کے جس کے اندر پالا ہو اصابت سا جو کسی قوم کے کھیتی کو پہنچ جائے ظلم کہ جنہوں نے اپنے حق میں برا کیا ہے ہو، پس وہ اس کو نابود کر دے ختم کر دے عما ظلم اللہ, اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا وہ لکن انفسم لیکن وہ اپنے اوپر خود ظلم کرنے والے یہ کفار کے نیک اعمال کی مثال ہے کہ کفار جو بظاہر ہمیں اچھائیاں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ان کی مثال ایسی ہیں جس طرح کہ ایک شخص بڑے محنت سے مشقت سے ایک باغ بنا لے اور جب وہ باغ تیار ہو جائے تو پھر اس باغ کے اندر آگ کا ایک بگولا آ کر کے لگ جائے لگ جائے اور آگ کے اس بگولے کی وجہ سے وہ درخت بھی اور وہ پھل بھی سارے کے سارے ختم ہو جائیں تو یہی مثال ہے کفار کے اعمال کی کفار کی اچائیاں اپنی جگہ وہ اچھی بات ہے لیکن ان کی جو کفر اور جو کفیہ قائد ہے یہ ایک ایسے آگ کا بگولا ہے کہ یہ ان کے سارے اعمال کو بسم کر کے رکھ لیتے ہیں جس سے یہ کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے بالکل اسی طرح اس طرح, اس طرح کے باغ کا مالک اس باغ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا کہ جو پکنے کے قریب تر پہنچ جائے اور اس کو آگ کا بگولا لگ کر کے اس کو بسم کر دے یا اے وہ لوگوں یہ ایمان والے ہو لا تخوان تم اپنے اپنوں کے سوا یعنی مسلمانوں کے سوا کسی کو اپنا راجدھار نہ بناؤ وہ کمی نہیں کرتے تمہیں نقصان پہنچانے میں بدو مان ان کے خواہش ہے کہ تم جس قدر تکلیف میں رہو قد بدت الباخواہ یقینا نکل پڑتی ہے ان کی یہ دشمنی کی باتیں ان کے زبانوں سے وہ ماتی صدور ام اکبر اور جو کچھ ان کے دلوں میں ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے بدبعین نالکم الریاتیں یقیناً بتا دیے ہیں ہم نے تم کو اپنے پتے کی باتیں ان تم تم اگر تم کو کچھ بھی حقل کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ مسلمان اپنے اجتماعی اور اپنے مخصوص جو خفیہ مسلمانوں کے مشاورت ہے اس سے وہ دشمنوں کو بالخصوص کفوار کو آگاہ نہ رکھے ان پہ اعتماد نہ کرے اس لیے کہ غفار کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ تم خوشحالی سے ہم کنار ہو جاؤ بلکہ ان کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے کہ تم جس قدر تکلیف میں رہو تمہارے اس تکلیف کی وجہ سے ان کو خوشی ملتی ہے اللہ فرماتا ہے کہ ان सकते اس خواہش کو تم معلوم کر سکتے ہو کہ کبھی کبھی وہ اپنی باتوں سے تمہارے بارے میں ایسے کرتے ہیں ایسے پروپنڈی کی صورت میں الزامات اور تہمتوں کی صورت میں کہ جس سے اقوام عالم کی نظروں میں تمہاری عزتیں کم بڑھ جاتی ہے اللہ فرماتا ہے کہ اس سے تم معلوم کر سکتے ہو کہ وہ تمہارے بارے میں کیا ارادے رکھتے ہیں یہ تو وہ ہیں کہ جو علمی میں ان کے زبانوں سے نکل جاتے ہیں یعنی ایسی باتیں جو کچھ ان اپنے دلوں میں تمہارے متعلق رکھتے ہیں ارادے وہ اس سے بڑھ کر خطرناک ہے ہاں تم اولا توحبون ہاں تم ہی وہ لوگ ہیں کہ ان کو سب محبت کرتے ہو ان کو دوست رکھتے ہو لیکن ولادو نکم وہ تمہیں دوست نہیں رکھتے اور تم ان بال کتابیں اور تم تو سارے کتابوں پر ایمان رکھتے ہو وہ اعزاز اور جب وہ تم سے ملتے ہیں قالو کہتے ہیں امنا کہ ہم مسلمان ہیں یا ہم بڑے امن پسند ہیں ہلو حم الام اور جب وہ تم سے اکیلے ہو جاتے ہیں تو پھر تمہارے اوپر وہ غصے سے اپنی انگلیوں کو کاٹ رہتے ہیں یعنی اتنا ان کو شدید غصہ ہوتا ہے تم پہ المو تو غیر <بغیزکن> کہہ دیجئے کہ تم اپنے ان غصے میں مر جاؤ اندور بے شک اللہ کو دلوں کا بھی معلوم ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب یعنی یہود اور عیسائی جو تمہارے پاس آ کر کے بڑے اپن امن پسند ہونے کے دعوے کرتے ہیں اپنے الفاظ کے ذریعے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تمہارے اور ان کے درمیان تو بہت بڑا فرق ہے تم سارے آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو وہ سارے آسمانی کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے اور جب یہ تم سے تنہائیوں میں ہو جاتے ہیں تو پھر یہ تمہارے خوشحالی اور تمہاری ترقی سے اتنے دل برداشت ہوئے ہوتے ہیں کہ غصے کے مارے یہ اپنی انگلیوں کو اپنے منہ میں لے کر کے دبانا شروع کر لیتے ہیں کاٹتے ہیں غصے کی وجہ سے ان تمسس اگر تمہیں کچھ خوشی ملے تس وم تو یہ ان کو بہت بری لگتی ہے وہ ان تصب سے اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے یہ فرقی تو اس پر وہ بڑے خوشحال ہو جاتے ہیں وہ ان تصویروں صبر کرو وہ جب ہمیشہ خدا کا تقوا اختیار کی رکھو لا دکم کرے تو شہ تو ان کے یہ خوفی یا فرق گاریاں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا ان اللہ بیماریاں مولون محیط بے اللہ جو کچھ وہ سب کرتے ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بس میں ہیں بس ضرورت اس عمر کی ہے کہ مسلمان اپنے تعلق اللہ سے مضبوط کر اور جب مسلمان اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کر دیں گے تو پھر اللہ ان کے دشمنوں کے سارے فریدکاریوں کو ناکویں سے ہم کنار فرما دیں گے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العظم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کریت نمبر ایک سو چالیس تک کے آیاتوں پر سورہ عال عمران کا یہ تیرواں رکو مشتمل ہے اس میں اللہ تبارک نے جنگِ بدل اور جنگ عہد کا تذکرہ فرمایا ہے چونکہ گزشتہ رقو میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ جب تم آپس میں مسلمان متحد اور متفق رہ کر اللہ کے ذات بروسہ کرو گے تو اللہ عبرکم کر دشتا کفار کے یہ خفیہ تدابیر اور سادشے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اس لیے کہ ان اللہ بما یا مولانا کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ سب اللہ کے بس میں ہیں وہ سب اللہ کی گرفت میں ہیں اور جب مسلمانوں کے جس درجے کی توجہ اللہ کی طرف ہوگی تو اللہ اسی درجے اور ان کی نیتوں کے مطابق ان کا مدد فرمائے گا اور ایسا ہوا چنانچہ ان آیاتوں کے شان نزول میں مفسرین نے وضاحت فرمائی ہے کہ جنگ احد کی جو صورتحال پیش آئی اس کی بنیادی وجہ جنگ بدر قرار پائی کہ ہجرت کے دوسرے سال بدر کے مقام پر قریشی فوج اور مسلمان مجاہدین میں جو مد بھیڑ ہو گئی تھی آپس میں لڑائی ہو گئی تھی اور اس میں کفار مکہ کے ستر ناموس اشخاص مارے گئے تھے اور اسی قدر گرفتار ہوئے استباکن اور ذلت عام شکست قریش کا شول انتقام بڑا کٹا جو سردار مارے گئے تھے ان کے عزیز القالب نے تمام عورت کو غیرت دلائی اور اہل مکہ سے اپیل کی کہ تجارتی قافلہ جو مال شام سے لایا ہے وہی مال اور وہی قافلہ بدر میں جنگ کا باعث بناتا لہذا شام سے لایا ہوا وہ تمام مال اب مسلمانوں کے خلاف اس جنگ میں ان کے نظر کر دی جائے اور سب کے سب ان لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے کہ جو مسلمانوں کے خلاف جنگ بدر کے بل لینے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. چنانچہ ایسے ہوا اور ہجرت کے تیسرے سال میں قریش کے ساتھ بہت سے دوسرے قبائل بھی مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے غرض سے نکل پڑے حتیٰ کہ ان کی خواتین بھی ساتھ آئی تاکہ موقع پیش آنے پر مردوں کو غیرت دلا کر پسپائی سے روک سکیں اور راستے میں گانے بھی جاتے رہیں ان کی دلچسپی ہوتی رہے اور یہ لشکر تعداد میں تین ہزار تھا اور یہ پوری طرح سے اسلحہ سے راستہ تھا یہ لشکر جب مدینہ منورہ سے تین سے چار میل کے فاصلے پر جبل عہد کے قریب خیمزن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ لیا کہ آپ لوگوں کے کیا رائے ہیں کہ آیا مدینہ کے اندر رہ کر دشمنوں کا مقابلہ بآسانی کیا جا سکے گا یا پھر مدینہ سے باہر جا کر کے بطر کی طرح ہم جنگ کریں تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اگر ہم اندر رہ کر کے جنگ کریں گے تو اس طرح سے دشمنوں کو ہمارے تعداد کے بارے میں صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہو سکے گا چونکہ ہم مسلمانوں کی تعداد تو کم ہے لہذا ہم زیادہ بہتر طریقے سے دفاع کر سکیں گے اور دشمن بھی دھوکے میں رہے گا دیر میں, میں رہے گا یہی رائے عبداللہ بن عبی بن سرول کی بھی تھی جو منافقین کے سردار تھے لیکن اب تک ان کا اٹھنا اور بیٹھنا چلنا کرنا مسلمانوں کے ساتھ ان کے لیے ہی رائے تھی اور ابتدان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بھی یہی رائے تھی کہ بھائی اندر رہ کر کے جنگ کرنا یہ زیادہ مناسب ہوگا لیکن جب تمام صحابہ کرام سے مشورہ لیا گیا تو دوسری طرف یہ رائے سامنے آ گئی کہ اگر ہم اندر رہ کر کے جنگ کریں گے تو اس کا نقصان باہر جا کر کے جنگ کرنے کے بنسبت زیادہ ہوگا اس لیے کہ جب دشمن ہمارے آبادی کے اندر آ کر کے جنگ کرے گا تو اس سے ہمارے بچے ہمارے خواتین بھی تکلیف رہیں گی اور آبادی کو بھی نقصان پہنچے گا تو اس سے بہتر ہے کہ اللہ پر بروسا کر کے ہم جنگ کے لیے آبادی سے باہر چلے جائیں خدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے جب آپ نے اپنا اسلحہ وغیرہ بہن کر کے باہر تشریف لیا ہے تو جن صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صویٰ کے مشورے کے برخلاف مشورہ دیا تھا تو وہ عرض کرنے لگے کہ یار اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے مشورہ دیا ہے ہم آپ کو مجبور نہیں کرتے اگر آپ کے رائے اندر رہ کر کے جنگ کرنے کی ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم لوگوں کی رائے زیادہ ہیں زیادہ بہتر ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہزار کا لے کر کے بہت کی طرف نکلنے لگے اسی دورانیے میں عبداللہ بنوی جو کہ منافق تندرون خانہ اس نے تین سو آدمیوں کو چھوڑ دیا مسلمانوں میں سے یہ کہہ کر کے کہ بے ہم بزرگوں کے رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی لہذا ایسے جنگ میں ہم شرکت نہیں کریں گے کہ جس جنگ میں شرکت کے لیے ہمارے رائے کو اہمیت نہ دی جاتی ہو یہ لوگ جو مسلمان باقی سات سو دے گئے تھے یہ بہت کی طرف جھر پڑے تو اسی دورانیے میں دو قبیلے تھے قبیلۂ بنو حال صاحب ابن بنو سلمہ کہ جب وہ خود کے قریب گئے تو ان کے دلوں میں تھوڑی سی کمزوری پیدا ہوئی جب انہوں نے مسلمانوں کے خلیل تعداد پر نظر ڈالی تو وہ بھی دل چھوڑنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نظر فرمائی کہ بھائی جنگ علدی اکثریت اور ظاہر اسباب کی بنیاد میں نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصبت اور مدد کی بنیاد پہ لڑی جاتی ہے چنانچہ جنگ بدل اس کے ایک واضح نمونہ اور مثال ہے کہ جہاں ایک طرف نہاتی مسلمان تھے تین سو تیرہ اور دوسری طرف ایک ہزار لاؤ لشکر اور بہت زیادہ تجربہ کار اور بہت نام اور اور لڑاکو لوگ تھے لیکن اللہ نے ان کو نامراد کر دیا اور اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی سے کر دیا تو مسلمانوں کا نظر صرف اور صرف اسبابی نہیں بلکہ ضروری اسباب کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا اصل اعتماد اور توقع اللہ کے ذات پہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و وطالعہ کا اشاد ہے اور, اور جب صبح کو نکلے آپ من اہل کا اپنے گھر سے تو مینینا کے اب بٹھانے لگے ایمان والوں کو مقاع للقتال لڑائی کے ٹھکانوں پر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مختلف مورچوں میں بٹھایا وہ اللہ حسن علیم اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے حادث نامردید گئے اللہ ولیما اور اللہ ان کا مددگار تھا المؤمنون اور اللہ ہی پر چاہیے کہ ایمان والے پر وسرا کرے اللہ و اور یقینا اللہ تمہارا مدد کر چکا ہے بدر کے جنگ میں وہ ان تم اور تم کمزور تھے فتح اللہ سو اللہ سے ڈرتے رہو لگم تشکرون تاکہ تم اللہ کا احسان مانو للمؤمنین جب آپ نے کہا تھا ایمان والوں سے انی اکم کیا تمہارے لیے کافی نہیں کم ربکم یہ کہ مدد کو بیجے تمہارا تمہارا رب یہ سلاستے ملزلین ایک ہزار فرشتوں کو آسمان سے اترتے ہوئے بھلا کیوں نہ اگر تم صبر کرو تکو تقو اور تقوص کے رکھو وہ تما تمہارے پاس اسی دم ہر جم جدم رب تو بھیجے گا تمہارے لیے تمہارا رب بے خن ست من الملائی پانچ ہزار فرشتے مصلم جو نشاندار گھوڑوں پر ہوں گے یہ جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ رک و تعالیٰ نے کمزور مسلمانوں کی مدد فرشتے بھیج کر کے فرمائی اور جو لوگ فریق مخالف کے صفوں میں تھے جن میں سے کچھ بعد میں مسلمان ہوئے تھے انہوں نے اس بات کا اقرار کیا تاریخی بات میں آتا ہے کہ ہم نے ایسے جنگ جوہوں کو دیکھا کہ جو نہ اس سے پہلے دیکھیں گے اور نہ اس کے بعد دیکھیں گے اور اسی طرح صحابہ کرام بھی ان واقعات کو بے شمار بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے جنگ کو دیکھا کہ جو اس سے نہ پہلے دیکھیں گے اور نہ اس کے بعد دیکھے گے اور وہ اللہ کے بیجے ہوئے بچتے تھے وما اللہ اللہ اللہ اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی اس بات کی وضاحت فرماتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کے بھیجنے کے بغیر دشمن کو شکست فاس عطا فرما لیتا لیکن چونکہ انسان ہے اور انسان ظاہری اسباب کو دیکھ کر کے زیادہ مطمئن ہوتا ہے اس لیے اللہ نے مسلمانوں کو ظاہری طور پہ بھی مطمئن کرنے کے لیے فرشتوں کے بڑی تعداد ناز فرمائی کہ وہ ماں جا اللہ اور یہ تو اللہ نے نہیں کیا اللہ بش رقم مگر تمہارے دل کو خوش کرنے کے لیے بلتما ان نقلو رکم اور تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو تسکین ہو نثر اللہ من اور نہیں ہوا کرتی مدد مگر اللہ کی طرف سے زبردست حکمت والا ہے اب اللہ نے یہ فرشتی کیوں بھیجی تھی لیکن کفور تاکہ ہلاک کر دے باغ لوگوں کو ان کافروں میں سے اور یقب یا ان کو ذلیل کر دیں فلم علی پھر وہ محروم اور معمراد ہو کر کے لوٹ جائیں سناچ یہی جی ہوا کہ جو لوگ بڑا ڈنڈور پھیرتے ہوئے مکہ سے ارے مسلمانوں کے خلاف جنگ بدر کے موقع پہ ان کے ستر سردار مارے گئے اور ستر گرفتار ہوئے اور وہ لوگ نامراد روتے پھرتے ہوئے وہاں سے واپس چلے گئے اللہ تبارک فرماتے ہیں آپ وسلم کے اپنے ذات اختیار میں کچھ نہیں اور یتوب علیہ یہ کہ اگر اللہ چاہے تو ان کو توبہ کرنے کی توفیق او اللہ ان اور عذاب دیں تو لوگ نا حق پر ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین عالمین ہے آپ جب دیکھتے ہیں کہ فریقی مخالف کفار ناکامی کے راستے پہ چلنے کے غرض سے اپنے آپ کو بھی قربان کرنے پہ تیار ہو گئے ہیں کاش کے یہ لوگ ہدایت پا کر مسلمان ہو جاتے اور اس طرح سے ناکام اور نامراد ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن نہ بن جاتے اللہ تبارک و اطالعہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی اختیار میں نہیں ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو توبہ کرنے کے توفیق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اللہ اس کو عذاب دیتا ہے اور اگر اللہ عذاب دے تو اللہ کسی کنویں سے عذاب نہیں دیتا اس لیے یہ لوگ ظالم ہیں وہ اللہ معاف سماوات و ما فی اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں یا وہ فرمینشا بخش دے جس کو چاہے وہ یہ و میں ایشا اور آزاد کرے جس کو چاہے وہ اللہ غفور و اور اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کو اپنے دنیاوی مقاصد اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ظاہر اسباب کو ضرور اختیار کرنا چاہیے لیکن اعتماد بہر حال اللہ کے ذات پہ کرنے چاہیے ان اسباب پہ نہیں جو ان کے ہاتھوں میں ہوتے چنانچہ مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ بڑے پیمانے پہ مسلمان چھوٹے پیمانے پر فریق مخالف کے ہاتھوں سے شکست کا گئے اور بڑے پیمانے پہ ایسے واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں کہ بڑے تھوڑے مقدار مسلمان دشمن کے ایک بہت بڑی جماعت اور جمیت پر غالبہ ہے یہ فرق صرف اور صرف توقل کے بعد نے تو اسباب پہ نظر رکھا کہ شاید انہی اسباب کی وجہ سے ہم دشمن کو شکست دیں گے حالانکہ اسباب کو چلانے کے لیے ہاتھ چاہیے اور ہاتھوں کو چلانے کے لیے دل چاہیے اور دل کے اندر جذبہ اللہ کے ذات پیدا کرتا ہے واخر دوانا ان الحمدللہ رب بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا الَّذین آمنوا لَا الربا نزعفا اللہ لعلكم تفلحون. جوتے پارے سر عمران کی یہ آیت نمبر ایک سو تیس سے لے کر آیت نمبر ایک سو تک کے آیتوں پر سورہ آل عمران کا یہ چھوڑ والوں کو مشتمل ہے اس رکو میں ایک اہم ترین حکم کا ذکر ہے اور وہ حکم ہے سود سے ایمان والوں کو تاکید اور ترقی اس کی وضاحت سورہ بقرہ میں بھی ہو گزری ہے ظہر میں بات آ سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جنگ احد اور جنگ بدر کے ساتھ ساتھ یہ سود کا مسئلہ ایسے آپس میں ربط رکھتا ہے تو بات یہ ہے کہ جنگ عہد میں تین سو مناسقین علادہ ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو نقصان سے بچانا چاہا اسی طرح سے وہ لوگ جو کا کاروبار کرتے ہیں وہ غریبوں پر اس لیے صدقہ اور خیرات کے ذریعے خرچ نہیں کرتے کہ گویا ان غریبوں کو دینا ان کا مال نقصان کا باعث بنے گا اور کن کو وہ مجبور اور لاچار لوگ ان سے سود پہ پیسے نہیں رہیں گے لہذا جو لوگ سود کے معاملے میں پیسے کے معاملے میں اس درجے کا بخل رکھتا ہو تو ظاہر بات ہے وہ اللہ کے راستے میں اپنے جان کو کیسے خطرے میں ڈال سکتے ہیں؟ کہ جو لوگ اللہ کے بندوں پر اپنا اللہ کا دیا ہوا پیسہ حارے کرنے پہ تیار نہیں ہے تو وہ ان لوگوں کے جانوں اور مال و عزتوں کے محفوظ کرنے کے خاطر ان کو بچانے کے خاطر خود کو کیسے خطرے میں ڈال سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو لا سود ہوں ربا سا مباف بڑا چڑھا کر یعنی ایک تو سود کو فی نفس ہی اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور دوسری بات یہ کہ جب اس کو بڑا چڑھا کر کے وصول کر لیا جائے تو یہ گناہ در گناہ والی بات ہے بڑا چڑھانے کا مثال ایسے ہی ہے جو مفسرین نے بیان کی ہے کہ ایک شخص نے کسی کو ایک ہزار روپے دیے چھ مہینے کے لیے اور اس ایک ہزار روپے پر اس نے دو سو روپئے سود مشروط کر دی جب چھ مہینے میں وہ نہیں دے سکا تو پھر وہ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے چھ ہزار دو سو کے اوپر ابھی چھ ہزار چار سو ہو گیا اگلے مہینے تک ہی کر دینا اور جب وہ اگلے مہینے میں نہ دے سکا تو پھر اس کو جون جو وقت دیتا ہے ساتھ ساتھ سود بھی بڑھاتا ہے تو اس سے وہ مجبور اور مقہور آدمی کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور مجبور سے مجبور تر ہوتا چلا جا رہا ہے وط اللہ اور اللہ سے ڈرو لال اللہ تاکہ تمہیں کامیابیوں سے امکان کر دیا جائے و تقن تھی اور بچو اس آگ سے جو کے لیے تیار کی گئی ہے وہ اپنی اللہ اور حکم نان اللہ کے اور اللہ کے رسول کے لالتوں پہ رحم کیا جائے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پابندی ضروری ہے اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان میں بیان ہونے والے بات پر اور حکم پر عمل پھیرا ہونا بھی ضروری ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں پر ایک وقت ایسا آ جائے کہ وہ تکیہ لگائے بیٹھا ہو اور پھر وہ یہ کہیں کہ ہمارے لیے تو اللہ کا کلام ہی کافی ہے یعنی ہم تو صرف اس پر عمل کریں گے کہ جو قرآن مجید میں ہے اور اس سے ہٹ کر کے جو باتیں ہیں ہم اس پر عمل نہیں کریں گے اس لیے کہ وہ تو شخص سے خالی نہیں ہیں حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہی سے معلوم کیا جا سکتا ہے لہذا ہمارے معاشرے میں یہ جو ایک بعض لوگوں میں ایک بیماری پائی جاتی ہے اور وہ یہی ہے کہ وہ یہ کہہ کر کے اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے اعتبار سے پہلے پہلے کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ تو اختلافی معاملے ہیں اور اس کے حفاظت کی کوئی ذمہ داری نہیں چنانچہ ترمیز ابد اور امام احمد ابن رحمۃ اللہ کے حوالے سے یہ حدیث نفل کی گئی اللہ کی رسول من من یعنی ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں پاؤں کہ تم لوگ اپنے مسند دینے تکیا پر ٹھیک لگائے ہوئے بے فری سے بیٹھے ہو اور میرے امر و نواہی کے مطالعہ تم سے کوئی کہہ دیں تو تم یہ کہو کہ بھائی ہم اس کو نہیں جانتے ہمارے لیے تو اللہ کی کتاب ہی کافی ہے اسی لیے اللہ کے کتاب جو ہے وہ تو بنیادی احکامات پر مبنی ہے اور اللہ کے رسول کے جو فرامین ہے جو احادیث ہے وہ اس کے تشریحات ہیں اس کے وضاحتیں ہیں تو اللہ تبارک و وطالیہ کا ارشاد ہے کہ اطاعت کرو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے وہ سارے او اور آگے بڑھو اس بخشش کی طرف میں ربکم جو تمہارے رب کی طرف سے ہیں وہ جنتن اور جنتوں کی طرف عرض و حس سماوات جس کے وساتے ہیں آسمانوں اور زمین کے طرح انسان اپنے سامنے سب سے وسیع تر جس چیز کو دیکھتا ہے تو وہ زمین اور آسمان کے وسعتیں ہیں اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جنت اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو کہ جس کے وسعتیں زمین اور آسمان سے بھی بڑھ کر ہیں اور اللہ نے وہ تیار کی ہے متقین کے لیے پرہیزگاروں کے لیے اللہ دینہ یہ جی وہ لوگ ہیں یعنی متقین وہ لوگ ہیں جن سے خون صرف جو حرج کرتے ہیں خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی خوشی میں اور تکلیف میں حرش کرنا اس لیے کہ یہ دو ایسے مواقع ہیں کہ اس میں انسان عام طور پہ کبھی کبھی حوصرت کا اشکار ہو جاتا ہے اور خوشی میں انسان کبھی کبھی یہ کہہ دیتا ہے اور یا یہ سوچتا ہے یا اپنے امن سے ظاہر کرتا ہے کہ بھائی اللہ کے طرف تو وہ جو کرے جس کو ضرورت ہو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں اور غم میں دکھ میں لوگوں کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا بلائی کی ہے مجھے تو دکھ ہی دکھ سے میں ملے ہیں کہ میں اللہ کی طرف رجوع کروں اسی لیے ظفر شاہ دہلوی اپنے کلام میں اس کے معنی کو کیا خوب بیان کرتے ہیں کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا خواہ کتنے ہی صاحب و فہم و زکا جیسے میں یاد خدا نہ رہی جیسے تیش میں خوف خدا نہ رہا کہ ہر حال میں خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے اور غمی بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے اور جو اپنے غصے کو تباہ دیتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاد ہے کہ من غذب ہو جس نے اپنے غصے کو روکے رکھا جبکہ وہ اس غصے کے نکالنے پہ قاضر ہو یوم القیامت تو قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے گا اس لیے کہ قیامت کے اذاب یہ اللہ کے غصے کی نظر ہوگی عن الناس اور جو لوگوں سے درگزر کرتے ہوں سنین اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اذا فعلوا اضافہ اور وہ لوگ ہیں متقیم کہ اگر وہ کر بیٹھے کوئی کھلا گناہ اور غلام و یا اپنے حق میں کوئی برا کام کر لیں ذکم اللہ تو وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو فستا فرولی تو وہ بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے فرمیا فر جنوب اللہ اور کون ہے اللہ کے سوا گناہوں کا بخشنے والا اور ایک صفت ان متفین کی یہ ہے کہ والم یسرو اعلیٰ معلو اور وہ ارتے نہیں ہیں ضد نہیں کرتے ان کاموں پر جو وہ کر جاتے ہیں یعنی بطقاض بشریت اگر کوئی کمزوری سے زد ہو گئی ہے تو پھر اس ارت نہیں ہے کہ اس کمزوری کو اچائی ہی ثابت کرے وہ یا زمون جبکہ وہ اس کو جان لیتے ہیں بلا ایک اجزا فرۃن یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بدلا ہے بخش میں رب ہی منق کی طرف سے وہ جناتون اور باغات تجریم تحفظ نیچے مہرہ ہوں گی خالدین فیح سدا رہیں گے اس میں ونعم اجر اور کیا خوب ہے بدلہ اچھے کام کرنے والوں کا خود حالت میں قبل یقیناً گزرا ہے تم سے پہلے واقعات کا ایک تاریخ فصی عروف ال سو پھرو ذرا زمین میں فنزرو دیکھو کئی فقان آپ کے کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے ہمارے باتوں کو جٹنا اللہ تبارک کو اطالعہ فرماتے ہیں کہ ہمارا نافرمان بن کر اگر کوئی شخص دنیا میں اپنے وجود کو برقرار رکھ سکتا ہوتا تو دنیا میں نمرود ہمان فرعون اور شداد کبھی بھی نہ مرتے بلکہ ہمیشہ وہ زندہ رہتے طاقت کی وجہ سے اگر کوئی شخص زندہ رہ سکتا ہوتا تو فرعون زندہ رہتا محل دولت کی وجہ سے اگر کوئی شخص زندہ رہ سکتا ہوتا تو قارون کبھی نہ مرتا اسی طریقے سے دوسرے جتنی بھی وہ خوبیاں ہیں جو اللہ نے انسان کو دی ہے تاکہ وہ ان خوبیوں کو استعمال کر کے اپنے آخرت کو بہتر کریں لیکن جن لوگوں نے ان خوبیوں کو بنیاد بنا کر سب کچھ دنیا ہی کو بند سمجھ رکھا اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ہمارے حکم کے راستے میں وہ لوگ کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکے حاضر بیان للناس یہ ہے بیان کرنے کی بات لوگوں کے لیے وہ ہدن اور اس میں ہدایت ہے وہ موضوع المطقین اور مطین کے لیے اس میں خیر خوان نصیحت ہے اللہ تبارک کو وطالیہ فرماتے ہیں اللہ تہین اور دشمن کے پیچھے کرنے میں کرو و اللہ تخذن اور نہ غم کہو کہ اگر دشمن کی طرف میں تکلیف پہنچ جائے تو اب غم نہ کہو وہ تم العلن اور تم ہی غالب رہو گے گم تم مومن اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ تبارک کو وطالیہ نے تم مومن کے گویا نصیب میں اس کی قسمت میں شکست کا لفظ یا مغلوب کا لفظ ہی نہیں لکھتا اگر مومن مومن بن کر اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے جدوجہد کرے اور اس جدوجہد میں اس کا جان کام آ جاتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے تو بھی کامیاب اور اگر وہ دشمن پر کامیابی حاصل کر لیتا ہے دنیا میں تو, تو بھی کامیاب تو اللہ فرماتا ہے کہ تم ہی تو غالب رہو گے لیکن تمہارے غلطی کے لیے ضروری ہے کہ تم مومن بنو اور ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے اس لیے دعوے کے حد تک تو دنیا میں بے شمار مومن ہے لیکن اگر وہ یقینی طور پہ مخلص مومن ہوتے تو پھر ان کا ایمان ان کو برائیوں سے روکتا لیکن اگر ان کا ایمان ان کو برائیوں سے نہیں روک رہا تو ایمان ایک روشنی ہے جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں اندھیرے نہیں ہوا کرتے سس قرخن اگر پہنچا ہے تم کو زخم فخد محسل او مقرر نسل تو یقیناً پہنچ چکا ہے ان کے قوم کو بھی ایسے ہی ایک زخم وہ دلکل ایا مداح بیناس اور یہ ہے دن جس, کے جس کو ہم باری باری بدلتے ہیں من لوگوں کے درمیان کبھی مسلمانوں کو شکست مل جاتی ہے لیکن یہ شکست اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ یہ اللہ کا ان پر قہار و غضب ہو گیا بلکہ یہ ان کے لیے امتحان ہے کہ آیا اس شخص میں بھی وہ اللہ ہی کی طرف متوجہ رہتے ہیں یا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہٹ جاتی ہے اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اور تاکہ اللہ جان لے تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں وہ شہدا اور تم میں سے بعضوں کو شہادت کے رخبی بےفائب کرے تو اگر کوئی شخص راہ خدا میں شخص نہ کہے شہید نہ ہو تو شہادت کا درجہ کون پائے گا وہ لا اللہ ظالمین اور اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور اللہ تبارک و وطالیہ کی طرف سے مسلمانوں پر جو پریشانی آتی ہے یہ اس لیے تاکہ مسلمان اپنے اندر ان نام کے مسلمانوں کو جان لے کہ آیا یہ صرف راحت کے فرما بردار ہیں اور راحت اور خوشحالی میں بھی صرف اللہ کے نعرے لگاتے ہیں یا کہ مشکل میں بھی اللہ تبارک و وطالیہ کے حکم پر ثابت قدم رکھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ یہ کانٹ چانٹ تبھی ہو سکتی ہے کہ جب مسلمانوں کے ایسے حالات آ جائیں تو یہ مشکل حالتیں مسلمانوں کے لیے بہتری کا باعث بنتی ہیں تاکہ یہ اپنے اندر اپنے مخلصین کو بھی جان لیں اور اپنے اندر ان نکم لوگوں کو بھی جان لیں جو صرف راحت کے دوست ہیں فلین اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک کر دے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں وہی حافل اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو نابود کر دے مٹا دے ام ہاسب کیا تم یہ خیال کر بیٹھے ہو انت الخل الجنت آئیے کہ یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے وَلَمَّا جَاهَدُ مِنكُمْ اور ابھی تک معلوم نہیں کہ اللہ نے تم میں سے راہ خدا میں جد و جہد کرنے والوں کو اپنے تمام تر صلاحیتوں کو بروکار لانے والوں کو مسابرین اور ابھی تک اللہ نے تم میں سے ثابت قدم رہنے والوں کو بھی معلوم نہیں کیا تو اللہ جاننا چاہتا ہے کہ میرے یہ بندے میرے ساتھ کتنے مہلس ہیں وَلَقَدْ كُنْتُمْ اور تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ کہ تم اور یقیناً مرنے کے آرزو کیا کرتے تھے موت کے آنے سے پہلے کچھ لوگ ایسے تھے جو جنگی بدل میں شریک نہیں ہوئے تھے اللہ کے رسول کے سامنے آ کر وہ بہت لمبے لمبے باتیں کیا کرتے تھے کہ اب کے بار اگر ہمیں اسلام نے ہمیں پکارا تو ہم دکھا دیں گے کہ ہم کتنے مخلص ہیں لیکن عہد کے میدان میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے امتحان میں ڈالا تو پھر وہ لوگ جو تھے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے عبداللہ عبدالراہ نوبئی اور ان کے تین سو ساتھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فقاد رائے اب دیکھ لیے تم اس وقت کو وہ تم تنظرون اور تم وہ سب کچھ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو لہذا اب وقت ہے کہ اب تم اللہ کے ساتھ اپنی وابستگی اور اپنی وفاداری کا اظہار کر لو تو خالص وفادار تو وہ ہے کہ وہ وفادار جیسے راحت میں ہے ایسا وہ مشکل میں بھی رہے لیکن اگر وہ مشکل میں وفادار نہ ہو تو پھر وہ راحت کا وفادار نہیں بلکہ وہ اپنے مقاصد کا وفادار ہے الحمد الرحمن الرحیم چوتھے سورہ سر عمران کی یہ پندرہ رکو ہے اور یہ آیت نمبر ایک لے کر آیت نمبر 149 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے ان آیات میں بھی غزوہ احد کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ہدایات اور ارشادات ہیں جو کئی وجوہ اور کئی حوالوں سے انتہائی اہمیت کے حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی سورہ عالیہ عمران کے چار پانچ رقو تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد میں پیش آنے والے خط اور اور ان دونوں میں جو قدرتی ہدایات پوشیدہ کی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مسلسل بیان فرمایا ہے غزبۂ عہد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ستر جانصار شہید ہوئے اور ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے اور اسی طریقے سے کئی مسلمان جو ہے وہ گرفتار بھی ہو گئے کئی زخمی بھی ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ امتحان جو مسلمانوں پہ پڑا یہ اس وجہ سے کہ تاکہ مسلمانوں کا امتحان لیا جائے کہ آیا یہ اللہ کے رسول کی دنیا سے رحلت کرنے کے بعد بھی دین اسلام پہ صدق قدم رہیں گے یا کہ خدا نہ خواستہ یہ اللہ کے رسول کی دنیا سے رحلت اور وفات پانے کے بعد کہیں دائیں بائیں ہو جائیں گے جناکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ ول وسلم کے متعلق جب عہد کے میدان میں یہ بات مشہور کر دی کفار نے کہ بے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو مسلمانوں کے تو ہاتھ پھاؤں پھول گئے اس لیے کہ وہ جو صحابہ کرام تھے وہ سچے عاشق رسول تھے اس لیے جب ان کے کانوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ خبر پڑ گئی تو وہ ہوش اور خواص کھو بیٹھے اور وہ حیران ہو گئے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبارک و تعالی کا شاعر ہے ورما محمد الا رسول اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے ایک رسول ہے اور رسولوں کے متعلق اللہ کا یہ دستور چلا رہا ہے کہ قد خلط من قبل رسول ان سے پہلے بھی کئی رسول ہو گزرے ہیں دنیا میں آئے پھر چلے گئے افاہم ماتا پھر کیا اگر وہ وفات پا جائے او کو یا آپ کو شہید کر دیا جائے تو ان خلب تم کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے یعنی احسان کو چھوڑ دو گے وہ خلب اللہ آپ کے بڑے ہیں اور جو کوئی پھر جائے گا الٹے پاؤ فلحظ ضلع اللہ, اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے وسعت ذی اللہ اور اللہ جلد ثواب دے گا شکر گزاروں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات ناظر فرمائی کہ ایک نہ ایک دن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رحلت کر کے چلے جانا ہے یہی وجہ ہے روایت میں آتا ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت پا گئے ہر فاروق رضی اللہ و تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو ہر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جذبات میں آئے کہ آپ نے تلوار نکال دی اور کہا کہ جس نے یہ کہنا شروع کر دیا یا یہ بھولنا شروع کیا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو میں اس کو قتل کر دوں گا ایک امتحان تو مسلمانوں کا حرض صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے آئے اور یہ سارا منظرنامہ دیکھا تو ہر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیاتیں پڑھ کر کے سنائی جب یہ آیاتیں پڑھی تو خود ہر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے معلوم ہو رہا تھا جسے بوائے یہ آیاتیں اب اتری ہے کہ آپ نے ایک نہ ایک دن تو دنیا سے چلے جانا ہے تو کیا دنیا سے چلے جانے کے بعد مسلمان اسلام کو چھوڑ دیں گے مرکانس موت اور کوئی نہیں مر سکتا اللہ بزن اللہ مگر اللہ کے حکم کی کتاب مجلا ہر ایک الخا ہوا ایک وقت مقررہ ومن یوراب النیا اور جو کوئی چاہے گا دنیا کا بدلہ نہ اتی ہی اللہ فرماتا ہے ہم اس کو اس میں سے دیں گے وہ آخرتی اور جو آخرت کا بدلہ چاہے گا نتی ہی ہم اس کو اس میں سے دیں گے لہٰذا اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا چاہتا ہے یا آخرت چاہتا ہے وسنجز وسنجز اور ہم قدر دانوں کو جلد ثواب دیں گے من نبی اور بہت نبی ایسے ہو گزرے ہیں ربی یون کثیر کہ جن کے ساتھ بہت سارے اللہ والے مل کر کے لڑے ہیں بہان پھر وہ ہمت نہ ہارے لما ان کاموں پر اصواب جو ان کو پہنچے جنہیں تکلیفیں کی اللہ کے راستے میں وَمَا ذہف ہوں اور نہ وہ خست ہوئے تھکانوں اور نہ وہ دشمنوں سے دبے ہیں اللہ اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کو پسند کرتا ہے ان سے محبت رکھتا ہے تو مسلمانوں کو اگر تکلیف ملے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان دب جائے مسلمان سست ہو جائے یا مسلمان پیچھے ہٹنا شروع کرے وَمَا كَانَ کا نقل اور کچھ نہیں وہ بولے اللہ ان مگر یہ کہ انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب افریع علی لنا جنوبنا ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخشے وہ اصرافنا فی امرنا اور ہم سے جو زیادتیاں ہوئی ہیں ہمارے معاملات میں وہ درگذر فرما دے وہ سبق اور ہمیں سابق قدمی اثر فرما دے بنسرنا ادن قوبل قاطرین اور کفارتوں پر ہماری مدد فرما دے تو مشکل میں اللہ کے بندے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ثواب دنیا بس ایسوں کو دیا اللہ نے دنیا میں بھی بہترین بدلا وہ حسن ثواب الخرہ اور بہت خوب بدلہ آخرت کا بھی والله يحب اللہ اللہ نیک کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور یہ نیکی ہے کہ بندہ ہر راحت کے ساتھ ساتھ ہر مشکل میں بھی اللہ کے دین پر ثابت ختم رہے چاہے حالات کیسے بھی ہو اور جو مشکل میں دب جاتا ہو سس پڑ جاتا ہو جاتا ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس درجے کا وفادار نہیں ہے کہ جو وفادار اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے اور جو تمام دنیا کے لوگوں میں اللہ کے مقصود ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیاتوں میں مسلمانوں کو مشکل کی گڑیوں میں ثابت قدم رہنے کی تاکیب فرماتا ہے اور انسانوں پر جو مشکلات آتے ہیں وہ دو وجوہات سے ہوتے ہیں خاص کر کے مسلمانوں پر ایک تو اس وجہ سے کہ یہ ان کے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے اور پھر مسلمان کی اسلام کا تقاضا ہے یا ایک مومن کی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس مشکل گڑی میں اور ان تنگی کے لمحوں میں اللہ سے اپنے گناہوں کا بخشش مانگے کہ اللہ ہم سے گناہ ہو گئے ہیں ہم سے زیادتیاں ہو گئی ہیں گزشتہ زیادتیاں اور گناہ تو معاف کر دے آئندہ ہم نہیں کریں دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ لوگ اس درجے کے ہوں کہ انہوں نے گناہ ہی نہ کی ہو اور وہ پاک اور صاف ہو جیسے صحابہ کرام یا انبیاء کرام اور اس کے باوجود ان پر مشکل لمحات آ جائیں تو یہ مشکلات ان کے دراجات کی بلندی کے لیے ہوتے ہیں کہ وہ ان مشکلات میں ثابت قدم رہتے ہیں تاکہ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے اور ان مشکلات کے بدلے جو کہ چند ہفتوں یا چند مہینوں تک ہے کی گڑیوں پہ محیط ہو سکتی ہے اللہ اس کے بدلے پوری دنیا میں پھر ان کو نیک نام یا تاثر مان لیتا ہے وآخر رحمان کفر چھوٹے بارشور علیہ عمران کی آیت نمبر ایک سو انچاس سے لے کر آیت نمبر ایک سو چھپن تک کے آیاتوں پر سورہ آل عمران کا یہ سولہ کو مشتمل ہے اس رقو میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کچھ نصیحت فرمائی ہے اس رقو میں بھی غزل احد کے متعلق ہی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کچھ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جو نصیحت فرمائی ہے ان کا تذکرہ ہے کہ و احد میں مسلمانوں کے عارضی شخص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے افواہ گرم ہونے پر منافقین نے جب جنگ کا پان پلٹتے ہوئے دیکھا تو ان کو شرارت کرنے کا اور شر پلانے کا موقع مل گیا مسلمانوں سے کہنے لگے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہ رہے تو ہم اپنا ہی دین کیوں نہ اختیار کر لیں جس کو ہم چھوڑ چکے تھے ان کی وجہ سے جس سے یہ سارے جگڑ مٹ جائیں گے اس سے منافقین کے حفاظت اور مسلمانوں کا بدخوا دشمن ہونا ظاہر ہوتا ہے اس لیے آیاتی مذکورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت دی ہے کہ ان دشمنوں کے بات پر کان نہ لگائیں ان کو اپنی کسی مشورے میں شرکت شریک نہ کریں نہ ان کی کسی مشورے کا اتباع کریں تناچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احساس ہے یا یہ آمنو اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو ان تودینہ کا فروغ اگر تم کہنا مانو گے ان لوگوں کے جو کافر ہے یا اردو کم اعلیٰ تو وہ پھیر دیں گے تمہیں الٹے پاؤں فتن خلیب خاصرین پھر جا پڑو گے تم نقصان کے اندر اس لیے کہ وہ تمہیں ایسے مشورے دیں گے اور جو انہوں نے دیے تھے کہ جس سے مسلمان مسلمان نہیں رہے گا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو قیامت تک کی مسلمانوں کو محاطف فرمایا کہ کفار کے مشوروں پر عمل کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ اس میں اب کا آخرت کا نقصان تو نہیں ہے اس لیے کہ وہ اپنے مشوروں کے اندر ضرور ایسے مواد رکھتے ہیں کہ جس میں مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کے بارے میں نقصان پوشیدہ ہو بل اللہ بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے لہذا آپس میں مشورہ کرو وہ وخیر الناصرین اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے لہذا آپس میں مسلمان جب مشورہ کریں گے اور پھر اس مشورے کے عمل کو اللہ کے حوالے کریں گے تو پھر اللہ کی مدد سے حال رہے گی اللہ کا ارشاد ہے سن سو ہم ڈال دیں گے فی قلوب ان لوگوں کے دلوں میں روب کو جو کافر ہے وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کا شریک کرایا ينزل بھی سلطانہ وہ جس پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی کہ اللہ کا کسی کو شریک کرایا جائے النار اور ان کا ٹھکانا آگ ہے اور بے سمس ظالمین اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے ظالموں کو ظالموں کا اور اللہ سچا کر چکا تم سے اپنے وعدے کو اس تحسو نہ جب تم قطر قتل کرنے لگے ان کو اللہ کے حکم سے حتی اذا یہاں حتہ اضاف یہ کرائی وہ تنازع مرے اور تم اپنے کام کے معاملے میں اختلافات پڑ گئے وہ آسائی تمام حکم اور تم نے نہ کے بعد اس کے کہ تم دیکھ چکے ما تحبون وہ جو تمہیں خوش کرے منکم من یرید الدنیا بعض تم میں سے وہ تھے جو دنیا کے طلبگار تھے ومنکم من یرید الآخرہ اور کوئی تم میں سے وہ تھے جو اپنے آخرت کے چہنے والے تھے ثم صرفکم انہم پھر تم کو اُرُڑ دیا ان پر سے لیب تلیاکم تاکہ وہ تمہیں آزمائیں لیکن وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمِ اَقِيمًا اللہ تمہیں معاف کر چکا وَاللَّهُ زُفَرْضٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ کا فضل ہے ایمان والوں پر ناکامی کے اسباب کو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیاتوں میں بیان فرمایا ہے غزل رکواٹ میں جیسے پہلے میں گزرا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مورچوں پر کچھ لوگوں کو بٹھایا اور کچھ لوگ وہ تھے کہ جو جنگ کے اندر عملی طور پہ جنگ میں شریک تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ایک جماعت جو ہے وہ پہاڑی کے دامن میں بٹھایا تاکہ پچھلی طرف سے دشمن کے ہی پھیر کر حملہ نہ کرے جب نیچے میدان میں جم ہوا اور اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی سے امکنار کیا تو اب مسلمان جو ہے وہ کفار کی چوڑی ہوئے چیزوں اسلحہ وغیرہ کے جمع کرنے میں لگے اوپر جو لوگ تھے وہ یہ دیکھ رہے تھے تو انہوں نے اپنے امیر جو کہ حضرت بن عمیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بھئی اب ہمارا یہاں بیٹھنا فضول ہے اللہ نے ہم مسلمانوں کو کامیابی عطا کی ہے لہذا نیچے اتر کر کے میدان میں ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا چاہیے مال غنیمت کی جمع کرنے میں حضرت بن عمیر نے اپنے ساتھیوں کو روکا کہ بھئی اللہ کے رسول نے ہمیں یہاں بیٹھایا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم یہاں سے نیچے نہیں اتریں گے لیکن دوسرے لوگوں نے کہا کہ بھائی ہمارے یہاں بیٹھنے کا مقصد ختم ہو چکا دشمن باغ رہا ہے لہٰذا ہمیں نیچے اترنا چاہیے لہٰذا اکثریت وہ تھے کہ جو حضرت بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں نے پہاڑی سے نیچے اتر آئے طرف مسلمان دشمن کی تھے اور وہ دور تک دور باغ کر کے خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب تک مسلمان نہیں ہوتے انہوں نے جنگ کا طریقہ ہی بدل ڈالا اور وہ پیچھے سے گھوم پھر کر کے مسلمانوں پر پچھلی طرف سے حملہ آور ہو گئے اور آگے مسلمان جن کو فار کے پیچھے لگے ہوئے تھے وہ بھی پیچھے مسلمانوں کی طرف مڑے اور انہوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا شروع کی تو اس طرح مسلمان درمیان میں باسکر چلیں گے اور اسی دوران یہ میں اللہ کے رسول زخمی بھی ہوئے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ہو اور دیگر ستر صحابہ کرام جو تھے وہ شہید ہوئے تو اللہ تبارک کو وطالہ فرماتے ہیں کہ تم مسلمانوں میں سے بعض ہیں کہ جنہوں نے جب اپنی پسندیدہ چیز یعنی دنیا کے فائدے کی چیزوں کو دیکھا مال اور متا کو تو پھر وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اب یہ ایک لغوش تھی جو مسلمانوں سے جو نیچے اترائے تھے ان سے سرزد ہوئی تھی لیکن اس لغوش کو گناہ گردانتے پھرنا اور اس کو موضوع بنا کر کے تقریر کرتے رہنا یہ ہرگز اللہ کا منشا نہیں ہے اور نہ یہ اللہ چاہتا ہے اس لیے اللہ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک آزمائش تھی وخت آفا ان اور اس آزمائش گڑیوں میں تم سے جو کمزوریاں سرزد ہوئی وہ اللہ نے معاف کر دی اور جب اللہ نے معاف کر دی تو اب اس پر بحث کرنا یقینی طور پہ کسی طرح سے اور کسی حوالے سے مناسب نہیں ہے کہ ان کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام کے ایمان اور ان کے اخلاص میں نقص برداشت کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنگ کے میدان کے سارے تصویر کش فرماتا ہے کہ اس دو شہید جب تم چھڑے چلے جا رہے تھے ولا ترگونا اللہ احد اور پیچھے پھیر کر تم نہیں دیکھتے تھے کسی کو وہ رسول فی روکوم اور رسول تمہیں پیچھے کی طرف سے بلا رہا تھا کہ جب مسلمان میدان عہد سے بکھر گئے اور وہ جس طرف بھی ان کا رخ تھا بس اس طرف باغے چلے جا رہے تھے اللہ کے رسول پیچھے سے ان کو آواز دے رہا تھا لیکن مسلمان جو تھے وہ کیونکہ انتہائی پریشانی اور پیشمانی کے عالم میں تھے لہذا وہ پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھ رہے تھے اللہ فرماتن پھر پوچھا تم کو غم کے بدلے میں غم کیوں گویا تم نے شروع میں غم پہنچایا اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا یہاں سے نیچے نہیں اترنا تم اتر گئے یہ اللہ کے رسول کے بے حکمی یہ اللہ کے رسول کے لئے باعث غم تھا اور اس کے نتیجے میں پھر جو تمہیں غم پہنچا وہ یہ تاکہ مسلمان کامیاب ہونے کے باوجود ناکامی سے امتنا ہوگی لکیلا تخذہ فاتحکم تاکہ تم غم نہ کرو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے ولا ما حکم اور نہ اس پر بہت زیادہ خوشیاں منا کرو جو تمہیں مل جائے بما خبر اور اللہ باخبر ہے تمہارے کاموں سے سم من باق پھر تم پر اتارا ہم نے اس تنگی کے بعد امن نواسنگ یا شو کی جس نے تم میں سے ایک بڑی جماعت کو اپنے گرفت میں لیا و تعہ اتن اد اور ایک وہ گروہ مسلمانوں کا جن کو اپنے نفسوں کی پڑی ہوئی تھی اور یہ ضمن غیر الحق وہ اللہ کے بارے میں نامناسب خیال رکھ رہے تھے جیسے جاہلوں کا خیال کی ہم مسلمان ہیں ہم ہی اگر اللہ کے وفادار اور اللہ کے مخلص ہیں تو پھر ہم پہ یہ پریشانیاں کیوں یہ ایک ایسے خیالات تھے کہ جو اللہ کے معاملے میں بندوں کو نہیں رکھنی چاہیے تھے یقہ وہ کہتے تھے کیا ہماری بھی کچھ ہاتھ میں ہے بول کہہ دیجیے تمام تر اختیارات تو اللہ کے ہاتھ میں آج سے چھپاتے تھے ان باتوں کو جس کو وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے یقینا میں اگر ہماری اختیار میں ہوتا کچھ ماں کو نہ ہونا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے اسی لیے میں کچھ لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ بھی ہم جنگ اندر رہ کر, کر کے لڑیں گے اس لیے ایسے بعض لوگوں کے دلوں میں خیال ہوا کہ اگر ہماری بات مانی جاتی تو ہم یہاں نہ مارے جاتے کل کہہ دیجئے لو کم فی اگر تم لوگ ہوتے اپنے گھروں میں بھی لبر لذین کتبہ قتل البتہ باہر نکلتے وہ جن کے بارے میں اللہ نے قتل ہونا مارا جانا لکھ دیا ہے علا مباج اپنے پڑاؤ پر ولیم اللَّهُ مَا فِي اور تاکہ اللہ آزمائے جو کچھ تمہارے دنوں میں ولیما اور تاکہ اللہ پاک کرے جو کچھ تمہارے سینو میں اللہ علی ممبا سدور اور اللہ سینو کی بید کو خوب جانتا ہے انلوم بے شک تم سے لڑنے والی دو فوجی آمنے سامنے تھی یعنی ایک مسلمانوں کی اور ایک کفار کی ان نمسم شیتوانو بے شک ان کو بحکا دیا شیتان نے بباہ دماغ کا سب ان کے بازوں کی وجہ سے وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ اور اللَّهَ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا بردبار چنانچہ جب مسلمانوں پر اللہ نے اون تاری کیا اور مسلمان زخم خوردہ تھے اور کفار مسلمانوں کو زخمی کر کے اور کچھ کو شہید کر کے بڑے تیزی کے ساتھ وہ کے میدان سے نکل گئے اور مدینہ سے جو دور جا کر کے ایک بازار میں پڑاؤ ڈالا اور اپنے شراب اور کباب کے محفل انہوں نے گرم کر دی تو آپس میں کہنے لگے کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی ہمیں تو مسلمانوں کو ختم کر دینا چاہیے تھا تو پھر انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ کیوں نہ یہاں سے واپس پلٹ کر جو زخم خورد مسلمان ہیں ان کو ختم کر دیا جائے لیکن دوسرے لوگوں نے ان کو روکا کہ بے وقتی طور پہ جو ہمارے ہاتھوں میں خطا آئی ہے کامیابی اور کمرے میں آئی ہے ایسا نہ ہو کہ واپس جائیں اور اس عزت کو بھی ہم ہاتھ میں ملا کے واپس واپسی ہی پھر ہمارے لیے ممکن نہ ہو جائے اب وہ واپس تو نہ ہوئے لیکن اس بازار میں ایک شخص ان کو ملا اور انہوں نے اس کو کچھ لالچ وغیرہ دی کہ میں جا کر کے مسلمانوں کو یہ کہو کہ سرداران مکہ یہاں سے گئے نہیں ہے بلکہ وہ تم پر دوبارہ حملہ ابر ہونے کے لیے سستا رہے ہیں اور اب وہ تمہاری طرف دوبارہ چل پڑے ہیں تاکہ مسلمانوں کو خوف کی تکلیف میں مبع کر سکے دوسری طرف یہ لوگ جب یہاں پہنچے یہ شہر جب یہاں پہنچا تو یہاں سے ایک مخلص شخص تھا کہ جس کا گزر ان لوگوں کے پاس ہوا اس نے بتایا کہ بے تم مسلمانوں کو جو شکست دے کر کے چھوڑ چکے ہو وہ شکست نہیں کر چکے بلکہ وہ تو تمہارا پیچھا کیا ہوئے ہے تو ان سارے واقعات اور حالات کا جو تذکرہ ہے وہ انشاءاللہ آنے والے رکو میں ہوگا جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے جو اس رکو میں بات بیان ہوئی ہے کہ بھائی تمام تر اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں انسان کے اپنے بس میں کچھ نہیں ہے ورنہ یہاں تو مسلمانوں کی تعداد جنگ بدر کے مقابلے میں بہتر تھی ان کو جنگی تجربہ بھی تھا لیکن تھوڑی سی اللہ کے رسول کی بے حکمی ان کو ناکامی سے امکنار کر, کر چکی لہٰذا مسلمان اپنے اجتماعی طاقت اور قوت رکھنے کے باوجود اگر کسی جگہ پر کسی محاذ پر ناکامی سے امکنار ہو جاتے ہیں تو مسلمانوں کو بھی اپنے امال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اعمال میں کہیں ایسے اعمال داخل تو نہیں ہوئے کہ جن سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہو یا کہیں ہم فرائض کا تاریخ تو نہیں بنے کیا ہم نے فرائز کو جو ادا کرنی تھے ہم ان کو ادا نہیں کر پائے <سطور> <سطور> بصیر چوتھے پاری سورہ ارے عمران کی یہ ستر رکوع ہے اور یہ رکو آیت نمبر ایک سو چھپن سے لے کر آیت نمبر ایک سو بہتر تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی نے غزبۂ احد کے متعلق کچھ امور بیان فرمائے ہیں جن میں سے کچھ امور کا تذکرہ گزشتہ رکوات میں ہو چکا ہے کہ غز عہد میں جب مسلمان ایک معمولی کوتاہی اور لفزش کی وجہ سے ایک امتحان میں پڑ گئے تو اس امتحان کو بہانہ بنا کر کے مناسبین نے مسلمانوں کے خلاف بڑے پیمانے کے دو گنہ کیا اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے رہے کہ اگر یہ ہمارے بات مان جاتے تو ایسے بے دردی سے قتل نہ کیے جاتے تو اللہ تبارک و دا ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ کہیں تم ان لوگوں کے ایسی باتوں سے متاثر نہ ہو جاؤ اس لیے کہ ان کی بات بھی بالکل انہی لوگوں کی بات کی طرح ہے جو گزشتہ اقوام میں ہو گزری ہے کہ جب ان کا عزیز کسی سفر میں فوت ہو جاتے تو پھر جو لوگ اس عزیز کو سفر کرنے سے منع کرتے ہوتے تو پھر وہ بنیاد بنا کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی ہماری بات نہیں مانی اگر ہماری بات مان لی جاتی تو ایسے یہ نہ مرتے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زندگی اور موت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور کیا جو لوگ اس بات پہ خوش ہیں کہ ہم اس جنگ میں شریک نہ ہوئے ورنہ ہم مار جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ اپنے آپ کو موت سے بچا سکتے ہیں ارشاد ہے یا من ہے وہ لوگ جو ایمان والے ہو لا ہونا تم کل لبینہ ان لوگوں کے طرح کفرو جو کافر ہوئے وہ قانول اخبان اور جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے متعلق جب وہ سفر کو نکلے زمین میں او قانو غزن یا ہو وہ جہاد میں لو عندنا اگر وہ ہوتے ہمارے ہاں ما ماتو تو نہ مرتے وما ماں اور نہ مارے جاتے اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں لہٰذا اللہ کا حَسْرَةً فِي خدوبی تاکہ اللہ ڈالے اس گمان سے افسوس ان کے دلوں میں یعنی ان کے ذہن میں جو گمان پیدا ہو چکا ہے کہ اگر وہ نہ جاتے تو نہ مارے جاتے اللہ تبارک و اطالیٰ فرماتے ہیں کہ اس گمان کے ذریعے اللہ ان کے دلوں میں حسرت برنا چاہتا ہے حالانکہ واللہ اللہ و جمیر اور اللہ ہی زندگی عطا کرتا ہے اور مارتا ہے تعملون بصیر اور اللہ تمہارے سب کام دیکھتا ہے فی اللہ اور اگر تم مارے گئے ہو اللہ کے راستے میں اومتن یا خود سے فوت ہو جاتے فروۃ تم من اللہ البتہ بخش ہوتا اللہ کے طرف سے و اور محربانی ہوتی اور یہ خیر ان بہتر ہے جماؤں جو وہ جمع کرتے ہیں یہ لوگ جو زندہ رہنے کو راہ خدا میں شہید ہونے پر ترجیح دیتے ہیں تو اس زندگی کے دورانیے میں جو کچھ یہ دنیا میں جمع کر سکتے ہیں اس کے مقابلے میں زیادہ راحت پاتے ہیں زیادہ خوشحالیاں پاتے ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے راہ میں شہید ہو جاتے ہیں اور اگر تم مر گئے ہو یا تم مارے گئے ہو لہ اللہ تو شرون اللہ کے طرف تم سبوں کو اکٹھا ہونا ہے فبیم رحمت اللہ <لِمتَلَحُم> ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نرم خو درجے کے اخلاقی صفات اللہ تبارک و تعالی اسے بیان فرماتا ہے اور وہ یہ کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ایک جماعت کو اس پہاڑی کے دامن میں بٹھایا تھا اور ان کو نیچے اترنے کی لیکن وہ لوگ اللہ کے رسول کے اس اجازت کو بٹانے کو مشروع سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول نے تو ہمیں دفاع کی سے بتایا تھا اور تو دشمن بھاگ گیا ہے لہذا ہمارا بیٹھنا یہاں ضروری نہیں رہا یہ انہوں نے اپنی ایک رائے قائم کی اور اس رائے کی بنیاد پر وہ اس پہاڑی سے نیچے اتر گئے اور اس کی وجہ سے پیچھے سے دشمن حملہ اور ہو کر کے مسلمان مسلمانوں کی کامیابیوں کو ناکامی میں تبدیل کر دیا تو بشہری تقاضا یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے ساتھ سختی کا معاملہ فرماتے ہیں لیکن اللہ تبارک تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک ممتاز صفت عطا فرمائی تھی دوسری عام انسانوں کے مقابلے میں وہ یہ کہ اللہ تبارک تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو نرم خو اور نرم دل بنا ہے اگر آپ خروش اور سخت مزاج ہوتے سخبل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ہاں پھر کیسے جمع ہوتے یہ لوگ تو کب کے متفر ہو کر کے بگڑ چکے ہوتے باغ چکے ہوتے اللہ فرماتا ہے ان صحابہ کرام کے دلجوئی کے بارے کہ بھائی آئندہ کے لیے ان کو اپنے مشاورت میں شامل کر لیا کرو اس لیے کہ وہ مخلص مسلمان تھے انہوں نے اپنے ایک رائے قائم کی اور وہ رائے ان کے صاحب نہ تھی تو اللہ تبارہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ان کے دلوں میں کوئی کھوٹ پیدا ہوا بلکہ انہوں نے اپنے خیال میں ایک اچھا ارادہ کیا اور وہ مسلمانوں کے حق میں اجتماعی معاملات میں وہ بہتر ثابت نہ ہوا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے کنارہ کشی اختیار کی جائے اللہ کے احشار ہے خبیما رحمت من اللہ سو کچھ اللہ کے رحمت سے لن تلا تو نرم دل مل گیا ان کو وہ لوگ اور اگر ہوتے آپ حولک تو یہ لوگ بھاگ جاتے آپ کے آس پاس سے فاف عن سو ان کو معاف کر دیں وسطہ فرم اور ان کے لیے بخشش مانگیے و شاگر ہوں فی اور آئندہ ان کو اپنے مشوروں میں شامل کر لیا کریں گزشتہ رقم میں ہو گزرا ہے کہ جو منافقین ہیں آئندے کے لیے ان سے مشورہ نہ کریں اس لیے کہ ان کے مشاورت نقصان سے خالی نہیں اور یہ چونکہ مخلص لوگ ہیں ساخت دل اور نیک نیت لوگ ہیں لہذا کوتاہی انسانوں ہی سے ہوتی ہے اور پھر اللہ تبارک وطالیہ نے گزشتہ رکوات میں فرمایا کہ اللہ نے ان کو معاف فرما دیا فیضہ پس تجب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر چکے فتح وقت اللہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیجیے ان اللہ بالمتین بے شک اللہ تبکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ینصرکم اللہ اگر اللہ تمہارا مدد کرے گا فلا غالب لكم تو کوئی تم پر غالب نہ ہو سکے گا وایخذکم اور اگر وہ تمہارا مدد نہ کرے تم ان الذی پس کون ہے وہ ینصرکم من بعده جو اللہ کے بعد تمہارا مدد کر سکے واعللہ فلیتوکل المؤمنون اور چاہیے کہ ایمان والے اللہ ہی پہ توکل کر لیا کریں توکل اصل میں اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ پر مکمل اعتماد کا نام ہے اس بات کا نام نہیں ہے کہ بندہ اسباب کو اختیار نہ کرے اور یہ سوچ لے کہ میرے طرف سے یہ کام اللہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی نے جتنے اسباب دنیا میں پیدا فرمائے ہیں خط الامکان ان تمام اسباب کو اختیار کر کے لیکن اعتماد ان اسباب کے نہیں مسبب الاسباب یعنی ان اسباب کے پیدا کرنے والے ذات پہ کرنا چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ہمت دیں اور مسلمانوں کے دلوں میں یہ اطمینان پیدا کریں کہ وہ ان کو کامیابی سے امتنار کر دے وہ ہمارا کام اور نہیں ہے کسی بھی نبی کا یہ کام ایغلا یہ کہ وہ خرفیانت کریں یہ جو آیات ہیں یہ جنگ بدر کے مال غنیمت کے متعلق نازل ہوئی جنگ بدر میں مسلمانوں کو جو مال غنیمت ملا اس مال غنیمت کو جمع کرنے کے بعد جب دیکھا گیا تو اس میں ایک چادر کہیں کم تھی تو کچھ لوگ دے جو منافقین تھے اور پھر ان کے باتوں میں کچھ کمزور ایمان والے بھی آئے انہوں نے کہا کہ شاید یہ چادر جو ہے وہ اللہ کے رسول نے اپنے لیے رکھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو چھپا لیں یہ حلیات غلّہ قیامہ اور جو کوئی کچھ چوپائے گا تو وہ اس کو لائے گا قیامت کے دن سمت وفا کلو نفسما کا سبب پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو کچھ اس نے کمایا وہ حملہ ظلمون اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہوگا افمان تبار اللہ کیا ایک وہ شخص جو کمن کیا وہ ہو سکتا ہے با اب سخط من اللہ اس کے طرح کہ جو کمال آیا اللہ کے غصے کو ومعواہ جہنم اور جس کا ٹکانہ آگ ہوں وبیس المصور اور وہ بہت برے جگہ ہے پہنچانے کے خم درجاتن عند اللہ لوگوں کے مختلف درجے ہیں اللہ کے ہاں واللہ بصیرن بما یاملون اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں لقد من الله ماللہ عدل مؤمنین ازباس فیہم رسولا من انفسی کچھ لوگوں نے جو اس چادر کے مطالف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے گمان کیا تو اللہ تبارک کو اطالعہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا ان کے اندر مبعوث کرنا اور اللہ کے رسول کا ان کے اندر ہونا یہ تو اللہ کا ان کے اوپر احسان ہے لہذا اس احسان کہ ہوتے ہوئے یہ اس احسان کے متعلق کیسے گمان کرتے ہیں کہ بے اس احسان نے جو ہمارے لیے باعث مفرت ہے ہمارے لیے باعث رحمت ہے ہمارے لیے باعث خوشحالی اور استحکام اور ترقی ہے وہ ہمارا نقصان کیسے کر سکتا ہے اللہ کا احساس ہے لقد من اللہ, یقیناً اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر حسبیم جب مغروص کیا ان کے اندر رسول رسول انہی میں سے یعنی انہیں میں سے کسی کا عزیز ہے کسی کا رشتے دار ہے کسی کا مامو ہے کسی کا تایا ہے کسی کا خالہ زاد ہے تایازاد ہے رشتے دار ہے اور اسی لیے محبوب فرمایا کہ آیاتی ہی تاکہ وہ تلاوت کرے ان پر اللہ کے آیاتیں اور جو ذکی اور یقین کو پاک کرے یعنی شرک سے بیدار سے رسومات سے محمد کتاب اور اور وہ سکھائے ان کو کتاب اور دانائی کی باتیں اور ان قانون قبل ضفیر غلال اگر اس سے پہلے سلیح گمراہی میں اولن نہ مصیبتن کیا جس وقت پہنچ تم کو ایک مصیبت تو بے قد اصب تم مسلے ہا یقیناً تم پہنچا چکے ہو اس سے پہلے اس سے دو چند قلتم تم تم کہتے ہو انا کہ یہ آزمائش کہاں سے آئی قل کہ دیجئے ہوا من کہ انفسکم یہ خود تمہیں تمہارے ان نفس کی طرف سے پہنچا یعنی یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے قدیر <سؤال> بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے غز احد کے ختم ہونے کے بعد مسلمانوں کو یہ فکر دامن گیر تھی کہ بھئی ہم تو بڑے نا... ناکامی سے ہم کنار ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ زیادہ فکر نہ کرو اگر اس مرتبہ آپ لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے تو اس سے پہلے تم بھی تو تکلیف پہنچا چکے ہو اسی لیے کسی بھی خوشی کے موقع پہ غم کو نہیں بھولنا چاہیے اور غم کے موقع پہ خوشی کو نہیں بھولنا چاہیے تاکہ غم کے موقع پہ وہ ایسے باتیں نہ کریں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاؤ نہ ہو جائے اور خوشی کے موقع پہ ایسے کام نہ کریں کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے لہٰذا خوشی کے موقع پہ غم کو یاد رکھیں اس لیے اللہ تبارک و ان صحابۂ کرام سے فرماتا ہے کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو اس سے پہلے تم بھی تو تکلیف پہنچا چکے دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و طالب فرماتے ہیں کہ تم جو تعجب کرتے ہو کہ یہ تکلیف کہاں سے آئی تو بھئی یہ تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہے یوم الطن جمع اور جو کچھ تمہیں پیش آیا جس دن دونوں فوجیں آمنے سامنے تھی سب اطن اللہ تو وہ اللہ کے حکم سے تھا ولی عالم اور تاکہ اللہ ایمان والوں کو معلوم کر لے ولیاء النوین عنافک اور تاکہ اللہ معلوم کر لے ان لوگوں کو بھی جو منافق ہے تو منافقوں نے اس جنگ کے بعد جو رویہ اختیار کیا وہ سب نے آیا ہوا وکیل لهم اور کہا کہ ان کو تعال او قاتلو فی سبیل اللہ کہ تم اللہ کے راستے میں لڑو ادفعوا یا دشمن سے دفاع کرو تو منافقین نے قالو کہا لو انا علم قتال اگر ہم کو لڑی کرنا آتا تو ہم تمہارے ساتھ ضرور جاتے۔ ہیں اللہ فرماتا ہے کہ یہ بانا ہے بلکہ حقیقت حال یہ ہے کہ ہم وہ لوگ اس دن کفر کے اقرب و زیادہ قریب ترتے من ہم دل ایمان اس کے بنسبت نسبت ایمان کے یعنی ایمان کے مقابلے میں وہ لوگ اس دن کفر کے زیادہ قریب ترتے یو نبی افواہ صفیق الوبیم وہ اپنی منہ سے ایسے باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے لیکن عنباءمون اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اللہ وہ لوگ جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے وقادو اور خود بیٹے رہیں کہ لو اطاؤنا ما قتلو کہ اگر, اگر ہماری بات مانے جاتی تو یہ لوگ نہ مار جاتے قل کہہ دیجئے فَدْرَأُنْ عن عَنْفُسِكُمْ الْمُوْتَئِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ کہ اب ہٹاؤ اپنے آپ سے موت کو اگر تم سچی ہو تو کیا جنگ میں شرکت نہ کر کے تم نے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لئے موت سے مخفوص کر لیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے وجود پر ایک بارش کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں تلوار یا نیزا کے زخم نہ لگی ہو اور میں ہر مرتبہ جب جنگ میں یا غفظ میں شریک ہوتا تو اس نیت سے ہوتا کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں لیکن میرا یمراد پورا نہ ہوا اور میں راہ خدا میں بے شمار جنگ لڑ چکا ہوں لیکن میں نہیں مرا اور اللہ نے مجھے بچائے رکھا تو چاہیے کہ وہ لوگ جو راہ خدا میں جہاد سے اس لیے جان چراتے ہیں کہ وہ مارے جائیں گے وہ فرماتے ہیں فلاں خدا کرے کہ مجھے دیکھ کر ان نامردوں کے آنکھیں کھل جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شعال ہے ورات سبنوین خطلوفی سبھی دلّا تھا اور جو لوگ راہ خدا میں شہید کر دی گئے ان کے بارے میں مردہ ہونے کا گمان نہ کرو بل احیٰ اندی ہندون بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے یہاں رضخ پاتے ہیں سرح بکر میں پہلے وہ گزرا ہے کہ بل احیا ام اللہ کے بلکہ وہ شہید جو راہ خدا میں شہید ہو چکے وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے دنیاوی اعتبار ہے تو وہ فوت ہو گئے ہیں لیکن اللہ نے برزخ میں ان کو اتنے اعلیٰ درجے کی زندگی عطا فرمائی ہے کہ وہاں ان کو اللہ کی طرف سے رضو ملتا ہے وہ رضو کیسے ملتا ہے کہاں سے آتا ہے کیسے آتا ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے ان کی خوشیوں کو دیکھ نہیں سکتے تو بھائی اس لیے کہ ہم ایک اور عالم میں ہیں اور وہ ایک اور عالم میں ہیں ہم عالم دنیا میں ہیں اور وہ عالم برزخ میں عالمِ دنیا والے عالم برزخ والوں کے خوشحالی اور بدخالی کو محسوس اور دیکھ نہیں سکتے بما آتاہم اللہ من وہ خوشی کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل میں وہ یہ سب اور وہ خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کے بارے حقوب مرخوف مرخلف جو ان کی پیچھے سے اب تک ان کے پاس پہنچے نہیں اللہ ع علیہم یہ کہ ان کے واسطے نہ ڈر ہوگا ولا ہم لاہن اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا یعنی اپنے پیچھے راہ خدا میں جد و جہد کرنے والوں کے متعلق بھی وہ خوش امید ہوتے ہیں خوش رہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی اگر راہ خدا میں کام آگے شہید ہو گئے تو اللہ تبارک ہاں ان کے لیے بھی نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ کوئی خوف یس تنہی مین اللہ وفظ اور وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کے نعمت اور اللہ کے فضل سے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُزْجِوَ عَجْرِ المؤمنین اور اللہ ایمان والوں کا اجر ہرگز زیاء نہیں کرتا تو راہِ خدا میں جو شہید ہے مشکاق میں حدیث ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشار ہے تو دنیا سے جب کوئی شخص ایمان والا چلا جاتا ہے تو وہ کبھی بھی دنیا میں واپس آنے کا عرض و تمنا نہیں کرتا سوائے شہید کے کہ اللہ جب پچھلے بیر ان سے پوچھتا ہے کہ بھئی تمہاری کوئی خواہش ہے کہ جسے پورا کر دیا جائے اور یہ سبز برندوں کے صورتوں میں دن کے وقت جنت میں گرتے ہیں رات اللہ کے آج کے نیچے آ کر گزارتے ہیں تو اللہ ان سے ایک مرتبہ پوچھتا ہے دوسری مرتبہ پوچھتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ دن کو جنت میں گرتے ہیں رات کو تیرے رحمتوں والے آج کے نیچے آ جاتے ہیں بلا ہمیں کسی چیز کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے تیسری مرتبہ اللہ پھر پوچھتا ہے یہ عرض کرتے ہیں کہ پرورتگار اگر ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ ہم پھر راہ خدا میں جد و جہد کرتے ہوئے اور جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائیں تو اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ عرض اور تمنا پوری نہیں کی جائے گی اس لیے کہ جس کو دنیا سے ایک مرتبہ اٹھایا جاتا ہے پھر پہلے قیامت سے پہلے اس کو دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجا جاتا اور یہ اس لیے تمنا کریں گے محدثین فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں شہید ہوتے وقت جو ان کو راحت ملی تھی وہ راحت انمول ہو ہوگی تو اس راحت کو چاہ رہے ہوں گے لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ کا دستور یہی ہے کہ جس کو وہ دنیا سے ایک مرتبہ اٹھا لیتا ہے پھر اس کو دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجا کرتا اسی حدیث سے محدثین اور فقح یہ مسئلہ بھی احس کیا ہے کہ عام طور پہ جو ہمارے ہاں ایک وہم پایا جاتا ہے کہ بھائی مردوں کے روح ہی دنیا میں آ کر کے گھوم کے ہے تو اگر کوئی دنیا میں دوبارہ آ سکتا ہوتا تو شہید آ جاتے لیکن اگر شہید نہیں آ سکتے تو قرآن مجید میں ہیں کہ ان البر الفی الین و اِن الفجر الفی سجین کہ بھئی جو لوگ بدعمار ہو گزرے ہیں وہ تو سجین کے اندر بابند سلاسل ہوتے ہیں وہ دنیا میں کہاں آتے ہیں اور جو لوگ نیک ہو گزرے ہیں وہ الین میں ہوتے ہیں خوشحالی کہ جگوں میں ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے راہ دے پاتے ہیں انہوں نے دنیا میں آ کر کے کیا کرنا ہے لہٰذا یہ ایک وہم ہے کہ روحی آتی ہے اور پھر وہ روتی ہے پھر یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے یہ محض باتیں وقت الرحمن وحیم سرحل عمران چھوٹی پاری کے رقوق ہے اور یہ اٹھارور رقو آیت نمبر 172 سے لے کر آیت نمبر 181 تک کی آیتوں پر مشتمل ہے اس رقومی بھی اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ احد کے آخری جو حصہ ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے نانجی مفسرین فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں جب مسلمان کچھ زخمی اور کچھ شہید ہوئے اور وہاں سے سرداران مکہ اور کفار کی لشکر وہاں سے لوٹی مکہ کے طرف تو راستے میں ایک جگہ ہے ہمرا السد جو مدینہ منورہ سے تقریباً ساٹھ میل کے فاصلے پر ہے یہاں پہنچ کر ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا اور آپس میں یہ بات چھیڑ دی کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہمیں مسلمانوں کو ختم کر لینا چاہیے تھا اور اسی گفتگو کے دوران ان کا یہ ارادہ بھی ہونے لگا کہ بھئی واپس مدینہ کے طرف لوٹا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر روب ڈال دیا اور وہ سیدھا مکہ مکرمہ کی طرف چڑھ پڑے لیکن بعض مسافروں سے جو مدینہ کی طرف جا رہے تھے یہ کہے گئے کہ تم جا کر کسی طرح مسلمانوں کے دلوں میں ہمارا روب جماؤ کہ وہ پھر تمہارے طرف لوٹ کر آ رہے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے یہ سارے ارادے بذریعہ وہی بتا دی اس لیے آپ اپنے ساتھ صحابۂ اکرام کو لے کر ان کے تحقب میں ہمراہ الاسد تک پہنچنے کے لیے روانہ ہو گئے جناج تفسیر ابن جریر اور روح المانی اور قرطبی میں ہیں کہ عہد کے دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین میں اعلان فرمایا کہ ہمیں مشرقین کا تعقب کرنا ہے مگر اس میں صرف وہی لوگ جا سکیں گے جو کل کے مارکہ میں ہمارے ساتھ تھے اس اعلان پر دو سو مجاہدین کڑے ہوگے اور صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کیوں ہے جو مشرقین کے تعقب میں ہمارے ساتھ جائے تو ستر حضرات وہ کڑے ہوگے جن میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو گزشتہ کل کے مارکی میں شریف زخمی ہو چکے تھے اور دوسروں کے سہارے چلتے تھے یہ حضرات رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرقین کے تعقب میں ہمراہ الاسد کے مقام کے لیے روانہ ہو گئے تو وہاں پہنچ کر ایک شخص ہے نوائم بن مسعود وہ ملے ہیں اور اس نے خبر دی کہ ابو سفیان نے اپنے ساتھ مزید لشکر جمع کر کے پھر یہ طے کیا ہے کہ مدینہ پر چڑھائی کریں اور اہل مدینہ کا استحصال کریں اور زخم خوردہ اور کمزور صحابہ کرام کو نابود کر دیں یہ خبر سن کر صحابہ کرام ایک زبان بولے کہ ہسب اللہ و مدد کی یعنی اللہ تعالی ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین مددگار ہے اس طرف تو مسلمانوں کو مرغوب کرنے کے لیے یہ خبر دی گئی اور مسلمان اس سے متاثر نہیں ہوئے دوسری طرف معبد بد خزائی بنی خزا کا ایک آدمی مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہا تھا یہ شخص اگرچہ مسلمان نہ تھا مگر مسلمانوں کا خیر خواہ تھا اس کا قبیضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیف تھا اس لیے جب راستے میں مدینے سے لوٹے ہوئے ابو سفیان کو دیکھا اور اپنے لوٹنے پر جو وہ پچھتا رہا تھا اور واپسی کی فکر میں تھا تو اس نے ابو سفیان کو بتایا کہ تم دھوکے میں ہو کہ مسلمان کمزور ہو گئے ہیں میں ان کے ایک بڑے لشکر کو ہمراہ الاسد میں چھوڑ کر آیا ہوں جو پورے ساز و سامان سے تمہارے تعوب میں نکلا ہے ابو سفیان پر اس خبر کے ایک ایسا رو پڑا کہ وہ پیچھے کی طرف آنے کے بجائے پھر آگے کی طرف باغ نکلا تو اس رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مشکل حالت میں ان زخمی صحابہ کرام کے فرما برداری کی تعریف فرمائی ہے اور ان کو بطور نمونہ کے بیان فرمایا ہے بعد کے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان چاہے وہ کتنی ہی مشکل میں کیوں نہ ہو لیکن وہ ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دار اور رہتا ہے. چنانچہ اللہ کا ہے. لوگوں نے حکم مانا اللہ کا اور بعد اس کی کہ ان کو زخم پہنچ چکے تھے لذین احسن جو لوگ ان میں نیک ہیں و اور جنہیں تقوی کر کی اجر نظیم ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اللہ وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا کہ, الناس کہ آدمی نے پھر خلاف ساز و سامان جمع کیا ہمارے ہم لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی سب سے بہترین مددگار ہے مسلمان اللہ کے احسان وفضل اور اللہ کے فضل سے لم سس خمسو اور پہنچیں مسلمان جب وہاں پہنچے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ کفار وہاں سے بھاگ چکے تھے اور اتفاقاً مسلمانوں نے وہاں سے کچھ خریداریاں کی اور وہ خریداریاں جب واپس مدینہ لے کے آئے یہاں پہ اب نے ان خریدی ہوئی چیزوں کو بیچا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑے پیمانے پہ اس تجارت میں نفا کا فرمایا تو اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان تو اللہ کے فضل کے ساتھ لوٹ, لوٹ کے آئے جس سے حالات وافر مقدار میں لے کے آئے اور ان کو کچھ تکلیف بھی نہ پہنچی اس لیے کہ وہ تباؤ رضوان اللہ انہوں نے اللہ کے مرضی کے پیر کی اللہ حضو فضل ناظیم اور اللہ بڑے فضل والے ہیں ان نماز شیتان و بے شک یہ شیطان ہے جو خبر اولیا اہو ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے فلاں سو اے مسلمانوں تم ان سے نہ ڈرو وہ خاف اور مسجد رہو ان کم اگر تم ایمان رکھتے ہو بلا حضل کلینہ اور آپ کو غمزدہ زدہ نہ کرے وہ لوگ جو سارے جو کفر کے طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں بے شک وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اللہ چاہتا ہے اللہ حسرا یہ کہ ان کو کوئی فائدہ آخرت میں نہ پہنچے عذاب عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کہ لوگ کسرت کے ساتھ کفر کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں خوشی خوشی اس پر اللہ کے رسول بہت زیادہ دل گرشتہ ہوتے ہیں پریشان ہوتے تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کے اس عمل پر دل گرفتی اختیار نہ فرمائے وہ اپنے ارادوں سے کفر کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ ان کے لیے کفر کا دروازہ کھولتا چلا جا رہا ہے تاکہ یہ پوری طریقے سے گناہ ہو اور نہ میں لت پت ہو کر اپنے آخرت کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رکھے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو لیا ایمان کے بدلے لینا وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے وہ لہم عذاب العلیم اور ان کے لیے خرناک عذاب ہے و اور خیال نہ کریں وہ لوگ جو کافر ہے کہ ہم نے جو ڈھیل دی رکھی ہے ان کو خیر اللہ حسین یہ ان کے ہاتھ بہتر ہے انما نملی لی لہم بے ہم نے مہلت دی ان کو لے دادو اسمن تاکہ یہ ترقی کر کے جائیں میں وہ لہم عذاب و مہین اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے تو آج کے کفار یا کسی بھی زمانے کے کفار باوجود کفر کے اگر خوشحال ہے وہ تو ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا یہ طرز عمل اللہ کو پسند ہے اس وجہ سے ہمیں اللہ نے یہ خوشحالی عطا فرمائی اللہ کو جو طرز عمل اور طرز زندگی پسند ہیں سب وہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا لیکن اس کے برخلاف زندگی گزارنے والے اگر خوشحال ہے تو یہ ان کے لیے مقام فکر ہے کہ وہ اپنے لیے گناہوں کا وبال زیادہ سے زیادہ جمع کر رہے ہیں مَا اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دے مسلمانوں کو اس حال پر جس پر تم ہو حرطرز الحبیثنتویب یہاں تک کہ وہ جدا کر دے ناپاک کو پاک سے یعنی اللہ کی طرف سے جو آزمائش مسلمانوں پہ آتی ہے اس لیے کہ مسلمان اپنے اندر منافقین کو پہچان لے اور کفار کے ساتھ مخلصوں کو پہچان لے اور اپنے مخلصوں کو پہچان دے مکان و ماحول غیب اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں غیب کے علم پر مطلے کرے بالاکن اللہ یہ میں ہی یشاب لیکن اللہ چمتا ہے منتخب کر لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے اور جس کو اللہ رسول بنا لے اللہ جس کو رسول محبوض فرما تو پھر اس رسول کے ذریعے اللہ اپنے کچھ خبریں غیب کے ان تک پہنچاتے ہیں اور پھر وہ پیغمبر آگے لوگوں تک بتاتے ہیں کہ کون سے امال اللہ کے ہاں کامیابی سے امکنار کرنے والے ہیں اور کون سے امال ناکامی سے امکنار کرنے والے ہیں اس لیے کہ غیب اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس کو انسان اپنے ذرائع اور اپنے اسباب سے معلوم نہ کر سکے تو انسان اپنے کسی بھی عمل کا نتیجہ اپنے کسی بھی ذریعے سے جو اللہ کے ہاں اس پر نتیجہ مرتب ہونے والا ہے اس کو معلوم نہیں کر سکتے اس لیے اللہ نے اعمال بتائے اور ان امال پر مرتب ہونے والا نتیجہ بھی اس لیے اس کو غیب کہا گیا امین اللہ و رسول ہی سو تم یقین کے رسول پر اس کے رسول پر وَإن اور اگر تم یقین رکھو گے اور پرہزگاری اختیار کرو گے تو فلکم اجرم تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے وَلَا يحسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن اور خیال نہ کرے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس پر جو اللہ کے اللہ نے ان کو دے رکھا ہے اپنے فضل میں سے وہ خیر اللہ یہ کہ یہ ان کے اپنے بہتر ہے یعنی جس کو اللہ نے مالی وسط عطا فرمائی ہے لیکن وہ مالی وسعت پانے کے باوجود راہ خدا میں خرچ کرنے پہ تیار نہیں ہے اور اس کو وہ اپنا فائدہ اپنا بچت اور اپنا نفع سمجھتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ وہ یہ خیر نہ کرے کہ یہ اس کے حق میں بہتر ہے بل ہوا شر بلکہ یہ ان کے حق میں ناپسند ہے ملقیامہ تھوک بنا کر ڈالا جائے گا ان کے گلوں میں وہ مال جس میں وہ بخل کیا کرتا تھا قیامت کے دن اللہ نیر السماوات سماوا اور اللہ ہی وارث سے اس کا جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حادث میں آتا ہے کہ جو شخص دنیا میں مان پہ مال جمع کرتا رہا اور اس میں اس نے جو فریضہ ہے اللہ کا حق ہے وہ بھی بخل کی وجہ سے اس نے ادا نہ کیا کہ مال کم پڑ جائے گا تو یہ مال قیامت کے دن ایک اہدہ ہی کی صورت میں ایک بڑے سانپ کی صورت میں ہوگا اور یہ بحیر شخص دوڑ رہا ہوگا آگے اور یہ سانپ اس کے پیچھے پیچھے یہ کہتا ہوا دوڑ رہا ہوگا کہ انا مالو کا انا کنزوں کا این منہی کہ میں تیرا خزانہ ہوں میں تیرا مال ہوں اب تو مجھ سے کہاں بھاگ رہا ہے دنیا میں تو مجھے گن گن کر اپنے سینے کے ساتھ اپنے دل کے ساتھ چمٹا رکھتا تھا اور اب تو مجھ سے بھاگتا ہے جنا جی شاید بھاگتا بھاگتا دوڑتا دوڑتا تک گر جائے گا اور یہ سانپ اس پر, پر پہنچ جائے گا اور اس کی پوری وجود سے لپیٹ کر اس کے گلے میں پہنچ جائے گا اور اس کے چہرے پر ڈنگ مارے گا یہ کہتا ہوا کہ انا مالو کا انا کا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو اللہ کے دیو ایمان میں سے راہ خدا میں نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق نصح فرمائے واخد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول زوج عذاب الحريق شوتي فاريس سورة العمران كي يأني سوركوها اور یہ انیس رکو آیت نمبر ایک سو اکاسی سے لے کر آیت نمبر ایک سو نبے تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے گزشتہ رکو کے آخری آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ جو لوگ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنا فائدہ کر رہے ہیں بلکہ یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں اس لیے کہ انسان دنیا ہی سے اپنے آخرت کی خوشحالی کا سامان پیدا کر سکتا ہے اور وہ سامان وہی ہے کی جس کی اختیار کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اس سامان میں صاحب حیثیت مسلمان کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیگر میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے اب اس رکو میں ابتدان اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ منافقین کے اللہ کے حکموں کے سننے کے بدلے میں جو طرز عمل تھا اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے جنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ حیاتی ناز فرمائی, فرمائی گئی کہ منزل قرض حسنہ کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو جو لوگ منحقین تھے انہوں نے کہا کہ بے قرض تو وہ مانتا ہے جو مختاج ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مالدار اور اللہ مختارج ہے تو اس طرح سے انہوں نے اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں ہم ان کو سن رہے ہیں ہم ان کے ان باتوں کا بھی اور ان کے ناحق انبیاء کرام کو شہید کرنے کا بھی قیامت کے دن ان سے پورا پورا حساب اور کتاب لیں گے لقب سمع اللہ یقین رکھا ہے اللہ نے اول اللہ دینا بات ان لوگوں کے قالو جنہوں نے کہا کہ ان اللہ فقیر ان کے اللہ مختار اور ہم مددار ہیں حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے جو راہ و خدا میں خرچ کرنے کو اپنے لیے قرض خاصنا قرار دیا یہ کمال شفقت سے اللہ نے فرمایا کبار رحمت سے اللہ نے فرمایا حالانکہ ہر انسان کے پاس جو کچھ ہے یہ اس کا ذاتی نہیں بلکہ یہ اللہ کے آتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے تو ایک کمزور ذہن اور تجربے کے مالک کو بے انتہا عطا فرما دیتا ہے اور اگر نہیں چاہتا تو بہت بڑے محنت کش اور جبا جفاقش کو دو وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی یہ امتحان ہے اللہ کسی کو دے کے آزماتا ہے اور کسی سے لے کے آزماتا ہے اور بہرحال جس انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ آخرکار اس سے رہ جانے والا ہے اور رہتے رہتے بالآخر اس کا وارث اللہ ہی ہوگا اللہ کا اشار ہے कि सनत्तुमा قالو سو ہم لکھ رکھیں گے جو وہ کہیں وقتلہم الانبیاء وقتلہم الانبیاء بغیر حق اور ان کا شہید کرنا انبیاء کرام کو ناحق ونقول اور پھر ہم کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق ہم اس جننے کے عذاب کو چکھو ذالک یہ اس لیے بما قدمت ایدیکم کہ جو کچھ آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے وان اللہ ليس یظلم الذنبین اور یہ کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا اللہ دینا وہ لوگ آلو جو کہتے ہیں ان اللہ کہ بے شک اللہ نے ہم سے یہ وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے ہم سے یہ کہہ رکھا ہے اللہ نؤمن ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں گے خطا عطی نا قربانی یہاں تک کہ وہ لے کے آئے ہمارے پاس قربانی تو جس کو آگ کا ہے من قبل یقیناً آ چکے ہیں مجھ سے پہلے تمہارے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے رسول واضح نشانیاں لے کر واضح کل تم اور وہ بھی جو تم کہتے ہو فلے میں پھر کیوں قتل کر ڈالا تم نے ان اگر تم سچے ہو کچھ اہلی کتاب ایسے تھے کہ جنہوں نے حضور نبی کریم وسلم کے دور میں کہا کہ بھائی اللہ نے ہم سے یہ کہہ رکھا ہے آسمانی کتاب میں کہ ہم کسی رسول کو اس وقت تک رسول نہ مانیں گے اور نہ مانے جب تک کہ وہ رسول بطور معجوزہ کے ہمیں یہ نہ دکھا دیں کہ وہ خیرات اور سدقی کا کوئی چیز میدان میں رکھ دیں اور پھر آسمان کی طرف سے آگ آ کر کے ان کو جلا نہ دے تو جب تک اس طرح کا معجزہ ہمیں نہیں دکھائی دے گا تب تک ہم کسی پیغمبر کو رسول نہیں مانیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا الزامی جواب یہ دیا کہ ان سے کہہ دیجیے کہ مجھ سے پہلے کئی پیغمبر کئی طرح کے معجزات لے کے آئے کیا تم ان کو مان چکے ہو اور جو تم کہہ رہے ہو اللہ نے ان پیغمبروں کو یہ بھی موج عطا طا فرمائے تھے لیکن تمہاری تاریخ ان باتوں سے بھری پڑی ہے کہ تم نے پیغمبروں کو بھی نہیں مانا ان پیغمبروں کو بھی کہ جو تمہارے پاس یہ موجود لے کے آئے تھے جس کا مطالبہ تم مجھ سے کرتے ہو زب کا سو اگر وہ لوگ آپ کو جٹرائے تو خدق قبلے کا سو یہ جٹرا چکے ہیں کئی پیغمبروں کو آپ سے پہلے بل بیا بل جو ان کے پاس واضح نشانیاں لے کے آئے تھے وہ زبر اور صحیح ہے المنیر اور روشن کتابیں ہر جی میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے انما تو فون <اُجُورَكُم> اور بے شک تمہیں پورا بند دیا جائے گا یومل قیامت الـ قیامت کے دن ذخا نار سو جسے دور کیا گیا آگ سے جنت اور جسے جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاض، یقیناً وہ کامیاب ہوا امن حیات دنیا اللہ مطلب اور نہیں ہے یہ دنیا کی پونجی مگر بخی کا سامان ہے موت کا ذائقہ یہ ذائقہ کیا ہے مفسرین نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے جناچہ ایک تاریخ روت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ و سلام کو اللہ تبارک تعالیٰ, تعالی نے چونکہ یہ موجودہ تا فرمایا تھا جو قرآن میں تلہ ہو گزرا ہے کہ, دی دی امری کہ وہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے یہ موجودہ جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تو اس وقت کے نافرمانوں نے کہا کہ اے سا خبر ہم بتاتے ہیں اگر آپ اس قبر والے کو زندہ کر دیں تو پھر ہم آپر آپ ایمان لانے کے بارے میں سوچیں گے اب کسی کو مردہ کرنا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے بس میں تو نہیں تھا وہ تو اللہ کے حکم سے ہوتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا فرمائے کہ اے پرورتگار اگر ان لوگوں نے اپنے امام کو اس قبر والے کے زندہ ہونے کے ساتھ مشروط کر دیا ہے تو اے اللہ میرے اس کہنے سے اس میت کو زندہ کر دیں اللہ نے حکم دیا کہ حصہ آپ وہاں چلے جائیں اور اس قبر والے کو مخاطب کر کے کہیں کہ بے اللہ کے حکم سے کڑے ہو جا وہ ہو جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلط کو وہ لوگ لے اس قبر کے پاس جو بہت تاریخی پرانا خبر تھا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اللہ اللہ کے حکم سے ہو جا. ہو گیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ والس نے پوچھا کہ ما اسمک آپ کا نام کیا ہے تو وہ کہنے لگا کہ نوح, نوح علیہ السلام کا بیٹا تو تاریخی روایت سے یہ بات واضح تھی کہ سام جب موت, موت سے ہم کنار ہوئے تھے تو اس وقت وہ جوان تھے حضرت عیسیٰ علیہ صلاح والسلام نے ان سے پوچھا کہ بھائی قبر کی حالت کیسی ہے تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کے پیغمبر قبر کا نمبر تو بعد میں آتا ہے آپ مجھ سے موت کے وقت کے بارے میں پوچھیں تو حضرت علیہ نے فرمایا تو چلے بھی موت کے وقت کے بارے میں بتائیے تو حضرت احسام فرمانے لگے کہ بھائی جس وقت مجھے موت کا جھٹکا لگا تھا اس کے بعد سے ہزاروں سال ہو گزرے ہیں لیکن موت کے اس وقت کی تفریح کو میں اب تک اپنے وجود کے رگ و ریشے میں محسوس کرتا ہوں اور آپ نے جو یہ مجھ سے پوچھا کہ بے جس وقت میں مر گیا تھا اس وقت میں جوان تھا میں بوڑھا کیسے ہوا ہوں تو جس وقت یہ آواز میرے کانوں میں پڑی کہ بھائی خم بے عزم اللہ اللہ کے حکم سے کڑا ہو جا تو مجھے معلوم تھا کہ بے قیامت سے پہلے تو کسی نے نہیں, نہیں ہونا اسی لیے میں یہ سمجھا کہ شاید قیامت آ ہے اور اس خوف کی وجہ سے میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں تو یہ ہے موت کا ذائقہ اللہ کا اشار ہے لطب لب تمہیں ضرور آزمایا جائے گا تمہارے مالوں کے معاملے میں وہ انفسم اور تمہارے جانوں کے معاملے میں کہ یہ جو اللہ تمہیں مال دیے ہیں اور تمہیں صحت دی ہے اس صحت کے ذریعے تم کیا کام کرتے ہو اللہ کے مندی والے یا اللہ کے ناراضگی والے اور اس مال کو تم راہ خدا میں خرچ کرتے ہو یا کہ اللہ کے ناراضگی والے کاموں میں مِن الَّذِينَ اور تم سنو گے ان لوگوں سے, بھی من ان سے تم دے سنو گے اور یہی بات ہے اللہ کا اشاد ہیں اور مین اللہ اور ان لوگوں سے بھی اشرک جو مشتق ازنت کثیرہ بہت سارے تکلیف دہ بات وہی تصویر اور اگر تم صبر وسطور پرگاری کو اختیار کیے رکھو تو امور بے شک یہ ایک بڑے ہمت کے کام ہے چنانچہ ہر دور میں تاریخ اور حالات اس بات کی گواہ ہے کہ اہلی کتاب میں سے یہود اور عیسائیوں نے مسلمانوں پر ہر دور میں طرح طرح کے الزامات لگا دیے کبھی تنگ نظر ہونے کا کبھی انتہا پسند ہونے کا کبھی کس ہونے کا کبھی کس ہونے کا کبھی کس ہونے کا لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان نہ تو انتہا پسن ہے ہاں اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہونا وہ انتہائی پسند کرتے ہیں برائیوں سے بچنا وہ انہیں انتہائی پسند ہے اور گناہوں کی طرف جانا ان کو انتہائی ناپسند ہے تو اگر اس حوالے سے ہیں تو پھر تو وہ ٹھیک کہتے ہیں لیکن اگر وہ بدنام کرنے کے غرض سے کر رہے ہیں تو مسلمان دنیا میں دنیا والوں کے لیے باعث رحمت ہے باعث راحت ہے نہ کہ باعث دہشت تو ہر دور میں مشکین بھی یہی الزامات دے رہے ہیں یہی القابات دے رہے ہیں اہلی کتاب بھی دے رہے ہیں اللہ نے پہلے سے خبردار کر دیا کہ اس طرح کی تکلیف, با... تکلیف دہ باتیں تم ان کے طرف سے سنو گے لیکن اس, کے... اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کے حکموں پر بند رہنا طرح کر دو بلکہ خود کو اللہ کے حکموں پر کاربند رکھو اور اللہ کے تقوا اختیار کیا رکھو اللہ اور جب اللہ نے لیا تم سے وعدہ ان لوگوں سے اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی لتو بھئی کے کھول کے بیان کر دو گے اس کتاب میں بیان ہونے والے اور نازل کرنے والے اللہ کے احکامات کو لوگوں سے وہ اللہ تک تمہ اور اس میں سے کوئی حکم نہیں چھپاؤ گے انہوں نے آمن پھر یہ کیا فن بزو عضرحیم انہوں نے اللہ کے ان حکموں کو پسے پوچھ دیا وش فروبی ہی سمندن اور انہوں نے اللہ کے ان حکموں کے بدلے دنیا کے پیسے روپیہ کما لیے ان کو خرید لیا ہم سمائش ترون سو کیا ہی برا ہے جو کچھ وہ خریدتے ہیں یعنی اللہ کے واضح احکامات کو انہوں نے ترک کر دیا اور اللہ کے حکموں کو مقدم جاننے کے بجائے انہوں نے اپنے دنیاوی مفادات کو مقدم جانا اور اللہ کے حکموں کو وہ اپنے خواہشات پہ قربان کر گئے حالانکہ ان سے کہا گیا تھا کہ بے خواہشات کو اللہ کے حکموں پہ قربان کرنا لا تحسبن من الذین خیال نہ کرے وہ لوگ یفرخون جو خوش ہوتے ہیں بما اس پر عتو جو وہ کر گئے ہیں وہ یحبون اور وہ چاہتے ہیں ان یحمدو یہ کہ ان کے تعریفی کی جائے بما لم یفعلو ایسے کاموں پر جو انہوں نے کیے نہیں ہیں انہ انہوں نے کچھ نیکیاں کیے نہیں ہیں پھر بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان, کو ان کے تعریفی ہو فلا تحسبنہم بمفادت من العظام سو آپ ان کے بارے میں خیال بنا کرنا کہ وہ عذاب سے بچ پائیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے بلکہ وہ رحمت العلیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے ملک سما اور اللہ ہی کے لیے اے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی واللہ شئن اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے قابل ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی شخص نیک اعمال کیے بغیر راحت سے ہم نہیں ہو سکتا اگر کوئی شخص اپنے بارے میں یہ خیال کرتا ہے تو یہ خیال اس خیال پر اس کو ایسے حالات سے ہم کنار کرنا یہ محال ہے یہ اللہ کے دستور کے خلاف ہے وآخر دعوانا ان الحمدلہ اوزم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران کی یہ بیسواں اور آخری رکو ہے اس رکو میں اللہ تبارک بتانا ایک تو اپنے قدرت کے چند نمونوں کا تذکرہ فرماتا ہے اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرت کے ان نمونوں پر اپنے بندوں کو غور اور فکر کا دعوت دیتا ہے جو لوگ اللہ تبارک و وطالعہ کی اس دعوت پر آگے بڑھتے ہیں اور اللہ کے اس کائنات پہ غور و فکر کرتے ہوئے اللہ کے عظمت اور قدرت کا قائل ہو جاتا ہے اللہ نے ایسے معاہدین کی تعریف فرمائی ہے ان آیاتوں کے شانضول میں کے متعلق مفسرین نے جو روایات نقل فرمائے ہیں ان میں سے ایک روایت صحیح ابن حبان میں ہے اور اسی مناسبت سے ایک روایت تاریخی ابن اثاکر نے بھی نقل کی ہے حضرت عطا بن ابر باغ رضی ابا تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ حضرت عائشہ رضی الباء تعالیٰ عنہ کے پاس وہ تشریف لے گئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں جو سب سے زیادہ عجیب چیز آپ نے دیکھی ہو وہ مجھے بتائیے یعنی یہ بات حضرت نے فرمایا کہ آپ کے کس شان کو پوچھتے ہو ان کی تو ہر شان عجیب ہی تھی ہاں ایک واقعہ عجیب سناتی ہوں اور وہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات میرے پاس تشریف لائے اور آرام بستر میں تشریف لے گئے پھر فرمایا کہ مجھے اجازت ہو تو میں اپنے پروردگار کی عبادت کروں اور یہ کہہ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھے حضو کیا پھر نماز کے لیے کڑے ہو گئے اور قیام کیا اور قیام میں اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو سینہ مبارک پر بہ اتنی خوشو اتنے خوشور خزو سے پھر آپ نے رکو فرمایا اور اس میں بھی یہی حالت تھی پھر سجدہ کیا سجدی میں بھی یہی حالت تھی پھر سجنے سے سر اٹھایا اور مسلسل لو روتے رہے اللہ کے سامنے یہ کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی صبح کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دی حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور اس قدر کیوں گرہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں یعنی آپ کے تو گناہ ہی نہیں ہے حضرت بلال کے اس پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اور شکریہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ آج بھی گراض نہ کروں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نے آج کے شب مجھ پر یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیاتیں حضرت بلا علیہ اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کر کے سنائیں جو اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشان ہے ان نفی خلق سماواتی بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے ورودی اور زمین کے بنانے میں وقت لاف ل نہارے رات اور دن کے آنے جانے میں باباب البتہ عقل رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے گویا اصل عقل رکھنے والے وہ ہیں کہ جو اللہ کے اس کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں اور اس غور و فکر کرنے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرتوں کے قائل ہو جاتے ہیں اللہ کے عظمتوں کو مان لیتے ہیں اس کے حکم کو مان لیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اللہ دینا یہ وہ لوگ ہیں یس اللہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو من کھڑے ہوئے بھی وہ اور بیٹھے بھی وہ جنوبہم اور اپنے گھر وٹوں کے پر بھی و یا تفر في خلق خلق سماوات اور وہ کہ جو غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور پھر اس نتیجے میں پہنچتے ہیں کہ ربنا ماں خلق تحاظ وا اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا تو غور و فکر یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک دین ہے جسے وہ عطا فرما ہے اور وہ غور و فکر ایسا کہ جو اس کو نیک اعمال کی طرف لے جائے اور وہ اس نتیجے پہ پہنچ جائے کہ صبح کا اے اللہ تو تمام تر عیوب سے پاک ہے فقیر عذاب النار سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ غور و فکر یہ ایک نور ہے جو انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے حضرت واہ بن منبع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کثرت سے غور و فکر کرے گا تو حقیقت سمجھ لے گا اور جو حقیقت کو سمجھ لے گا اس کو اس چیز کے بارے میں صحیح علم حاصل ہو جائے گا اور جس کو اس چیز کے متعلق صحیح علم حاصل ہو گیا وہ ضرور عمل بھی کرے گا حضرت واہ بن منبع کے یہ روایت تفصیل ابن کثیر نقل کی ہے اسی طرح سے ایک روایت ابن کثیر میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ایک متفق بزرگ آدمی کا گزر ایک زاہد کے پاس سے ہوا جو ایسے جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے ایک طرف قبرستان تھا اور دوسری طرف گھروں کا کوڑا اور گرکٹ وغیرہ کباڑ وغیرہ پڑا ہوا تھا گزرنے والے بزرگ نے کہا کہ دنیا کے یہ دو خزانے تمہارے سامنے ہیں ایک انسانوں کا خزانہ جس کو قبرستان کہتے ہیں دوسرا مال اور دولت کا خزانہ جو فضلات اور گندگی کی صورت میں ہے یہ دونوں خزانے تمہارے عبرت کے لیے کافی ہے حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے دل کی اصلاح اور نگرانی کے لیے شہر سے باہر کسی ویرانے کی طرف نکل جانا چاہیے اور وہ خود بھی نکل جاتے تھے اور وہاں پہنچ کر کہتے ہیں اس میں کہ اینا احلکا یعنی تیرے بسنے والے کا ہاں ہے پھر خود ہی جواب جاتے کہ کل سیئن حالکن اللہ وجہہو یعنی اللہ کے ذات کے سوا ہر چیز فنا ہونے والے تو اس طرح کا تفکر غور و فکر انسان کے آخرت کی یادہانی کیلئے ایک ذریعہ ہے اور اسی سے انسان کے دل کے اصلاح ہوتی ہے اور جب دل کی اصلاح ہو جائے تو پھر انسانوں کے اعمالوں میں نکارا جاتا ہے ایمان والے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا اے رب ان من تلن بے شک جس کو آگ میں ڈالا فقط احضی تو ہوں بس یقیناً اس کو رسوا کر دیا وہ مال ثالم انصار اور نہیں کوئی بھی گناہ گاروں کا مددگار ربنا بنا ہمارے رب ان سمے نہ بے شک ہم نے سنا پکارے کو منادین منادین پکارنے والے کو یونادی بل پکا ایمانے جو پکارتا ہے ایمان لانے کی طرف ان عمین گم یہ کہ اپنے رب پر ایمان لیاؤ آنا سو ہم ایمان لے آئے ہیں ربدنا اے ہمارے رب فحفر لنا ذنوبنا سبخ نے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو عنا النا ستنا اور دور کر دے ہم پر سے ہمارے کوتہیاں تبسنا مال ابرار اور ہمیں موت دے نیک لوگوں کے ساتھ ربنا اے ہمارے رب ہمارے آتینا اور دیجیے ہمیں ماں باپ نا اعلی رسول کا جس کا وعدہ کیا تو ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے سے وادہ تخذنا یوم القیامہ اور ہم کو قیامت کے دن رسوا نہ کرنا قدا تخلیاد بے شک تو اپنے وادوں کے خلاف نہیں کرتا تو ایک مومن بندے کی صفات یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنے حقیقت کو رکھ لیتا ہے اور انسان کی حقیقت سوائے بے بس ہونے کے اور کچھ بھی نہیں ہے فَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اب ایسے اللہ کے سامنے عاجزی اور اللہ سے دعا کرنے والے لوگوں کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے کہ فاستجاب لهم ربهم پھر قبول کی ان کے دعا ان کے رب نے انی لا اوزع عمل عامل منكم کہ میں ضائع نہیں کرتا محنت کسے محنت کرنے والے کو من ذکر او خواب خو مرد ہو تم میں سے یا عورت بعضکم میں بعض تم باہپس میں ایک ہو اللہ تبارہ کو اطالعہ کے ہاں لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ کسی زمانے جنس علاقے زبان کی بنیاد پہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے ہاں ہر بندے کے ساتھ جو معاملہ ہوگا کامیابی اور ناکامی کے حوالے سے وہ اعمال کی بنیاد پہ ہوگا جیسے کہ اس آیات میں ہے کہ جس نے بھی نیک اعمال کیے خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا جہاں تک ایک کا مرد پیدا کرنا اور دوسری فریق کا عورت پیدا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت ہے اسی کے ذریعے تو اللہ اپنے اس کائنات کو آباد کرتا ہے فل ہر پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی وہ اخرجو منتاری اور جو نکالے گے اپنے گھروں سے وہ فی سبیلی اور جو میرے راستے میں ستائے گے وہ اور وہ کہ جو لڑے وہ اور جو مارے گے لکف فرنان سے ہم ان پر سے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے ولا ادخلنهم جنات و ہم ضرور داخل کریں گے ان کو جنت میں ایسی جنت تجری من تحتها الانہار کہ جس کے نیچے نہریں بے رہی ہوں گی ثوابا من عند الله یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہوگا والله عنده حسن السلام اور اللہ کے ہاں بہت اچھا بدلہ ہے کہ جو راہ خدا میں ستائے جاتے ہیں یعنی اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہو کر تو پھر ان کے لوگ مذاق ہیں ان پہ आवाजें कसते हैं طرح طرح کے القابات دیتے ہیں لوگ ان کو اپنی نظروں سے گہرا لیتے ہیں تو اور یہ سب کچھ ان کے ساتھ اللہ کے حکموں اور اللہ کے رسول کے طریقوں پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے ہو تو اللہ تبارک بطالا ایسے, ایسے لوگ اللہ کے نظر میں بڑا درجہ پاتے ہیں اور ایسے لوگ کہ جو ایسے متقین اور صالحین کا مذاق اڑا کر دنیا میں شاداں رہتے ہیں خوشحال رہتے ہیں اللہ تبارک کو طالب فرماتے ہیں لا تقبل کا فِي البدال اے مسلمان تجھ کو دھوکہ نہ دے ان لوگوں کا آزادی کے ساتھ چھلتے پھر کرنا شہروں میں متام قلیل یہ تھوڑا سا فائدہ ہے جہنم پھر ان کا ٹھکانا آگ ہے وہ دس اور وہ بہت برے آرام کے جگہ ہے چنانچہ جی حادیث میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دنیا میں اپنی زندگی کو اپنے خواہشات اور مرضی کے مطابق گزارا اللہ کے حکم سے قطع نظر کر کے اور دنیا کے ہر خواہش اس نے پوری کی تو قیامت کے دن جب فرشتے اس کو پکڑ کر کے اس کو جہنم میں ایگ ڈکشی دیں گے اور پھر نکالیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ کبھی خوشحالی بھی دیکھی تھی تو وہ کہے گا بلا خوشحالی کس بلا کا نام ہے اللہ ان آیاتوں میں انہی باتوں کا ذکر فرماتا ہے کہ تمہیں جو بظاہر آزاد اور خوشحال چلتے پڑتے کفار دکھائی دے رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان سے دھوکہ نہ کھاؤ اس لیے کہ ان کا انجام آگ ہے لا لدینخو رب ہوں لیکن وہ لوگ جو اپنے سے ڈریں تو رہم جنت تجریم تخت انہار ان کے لیے جنتیں ہیں ایسی جنتیں کہ جن کے نیچے نہریں بے رہی ہوں گی خالدین فیح وہ صدا رہیں گے اس میں نظول اور یہ سب کچھ ان کو بطور مہمانی کے ملے گا اللہ کے ہاتھ سے ورنہ انسان کیا اور اس کے اعمال کیا اس کی زیادہ سے زیادہ زندگی کتنی ہو سکتی ہے اور اس کے زیادہ سے زیادہ اعمال کتنے ہو سکتے ہیں لیکن اس چوٹے اور مختصر سے اعمال کے بدلے اللہ ان کو صدا خوشحالی عطا فرماتا ہے تو وہ محض اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے ورمہ اہم خیر الجل ابرار اور اللہ کے ہاں بہت بہتر ہے نیک بختوں کے لیے وَإنَّ مِن أحل الكتاب وما انزل اور بے شک بعض آہدی کتاب میں سیر بتابو روک بھی ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن اس پر وما ذلحم اور وہ جو ان کے طرف نازل کیا گیا خواہ وہ اللہ سے آج کرتے ہیں لا سمن کلیلہ وہ اللہ کے کے بدلے مفادات کرتے کیونکہ اہل کتاب جو قرآن کے منقر ہوئے وہ اسی وجہ سے کہ ان کو اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہونے میں اپنی دنیاوی نقصان نظر آیا اور اللہ کے حکموں سے ہٹ کر انہوں نے تورات اور انجیل کے احکامات کو چھپایا اور لوگوں کی مرضی کے مسائل ان کو بتاتے چلے گئے اس کے بدلے ان کے وظیفے مقرر ہوئے تو اللہ تبارک و وطالعہ فرماتے ہیں کہ کچھ اہل کتاب ایسے ہیں کہ جو یہ عمل نہیں کرتے بلکہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں عند یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے اجر ہے ان کے کے رب بے شک اللہ جد حساب دینے والا ہے اب سورہ آل عمران کی جو آخری آیات ہے یہ گویا اس پورا سورہ مبارکہ کا خلاصہ ہے اور اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو بقا چاہتے ہو کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو اور اللہ کے حامس سرف ہونا چاہتے ہو تو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرو جو بڑے اہم ہے یادین جو ایمان والے ہو صبر کرو یعنی اپنے آپ کو قابو میں رکھو وہ صابر اور دشمنوں کے مقابلے میں مضبوط رہو وہ رابطوں اور الا کلمت اللہ کے لیے مسلسل جدوجہد میں لگے رہو بات اصل میں اسلامی سرحدوں کے محافظت پر اس نیت سے محمور رہنے والے فوج کو کہا جاتا ہے جوانوں کو کہا جاتا ہے مسلمانوں کو جو اس نیت سے اسلامی سرحدوں کے محافظت کرتے ہیں کہ دوسرے طرف سے مسلمانوں کے دشمن مسلمانوں پہ حملہ آور ہو کے ان کے جانوں اور مالوں کی عزتوں اور عزتوں کو نقصان نہ پہنچائے اور اس کے لیے وہ مسلسل جاگراتے کاٹتے ہیں اور مسلسل پھیرے دیتے ہیں ان کو مرابط کہا جاتا ہے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے بہت بڑا اچھا ہے اور وہ مسلسل اس عمل میں لگا رہنا حادث میں آتا ہے کہ کسی بھی نئے کام کو مسلسل کرتے رہنا ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا مسلسل کرتے رہنا اس شخص کو بھی مرابط کہا جاتا ہے یعنی تسلسل کے ساتھ اللہ کے دین کی سربرندی کے لیے جدوجہد کرنے والا چاہے وہ نمازوں کے کی ادائیگی کے ذریعے ہو صد اور خیرات کے ذریعے ہو یا پھر مسلمانوں کے سرحدوں کے محافظت کے ذریعے وہ تقل اور اللہ سے ڈرتے رہو یعنی زندگی کے کسی موڑ پر بھی اللہ کے حکموں کو نظر انداز نہ کرو ورنہ کامیابی کی بجائے ناکامی تمہارے مقدر بنے گی ڈال لگلوم تاکہ تم مراد کو پہنچ جاؤ اگر مراد کو پہنچ جانا ہے اور مراد کو پہنچنا چاہتے ہو تو سب سے پہلی چیز صبر اپنے آپ کو اللہ کے حکموں پر پابند رکھنا اپنے آپ کو اللہ کے نافرمانوں سے بچانے پر پابند رکھنا اور آپس میں تعلقات کو مستحکم اور مضبوط اور اعتماد میں رکھنا اور دشمنوں کے حرکات اور سکنات اور ارادوں پر نظر مسلسل نظر رکھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوا اشترکی رکھنا یہ مسلمانوں کے اتحاد اور خوشحالی اور اب دنیا میں بھی اور آفرت میں بھی یہ بنیادی اور ہم کردار ادا کرنے والے احمال ہے اللہ ہر مسلمان کو اپنے ان اجتماعی اور ان انفرادی ذمہ داریوں کو عملی طور پیدا ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وہ آخر ان الحمدللہ الحمد العالمین اللہ کا شکر ہے کہ سورہ آل عمران یہاں اپنے اختتام کو پہنچا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم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 نالس ہجرت کے بعد نازل ہونے والے سورتوں میں سے ایک ہے اس سورہ مبارکہ میں ایک سو ستہتر آیاتی اور چوبیس رکو ہے اور تین ہزار پینتالیس کرمے ہیں سولہ ہزار تیس حروف ہیں سورہ عال عمران کا اختتام تخوا اختیار کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں اگر کامیابی چاہ ہو تو تخوا اور صبر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو اس رقو کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ پھر لوگوں کو اختیار کرنے کے تاکیز اور تنقید فرمائی ہے گزشتہ سورہ مبارکہ میں بعض وضاوات اور مخالفین کے ساتھ برتاؤ کرنے اور غزوات کے سلسلہ میں مال غنیمت حاصل ہونے پر خیانت کی مذمت اور بعض دیگر امور کا ذکر تھا اس فر مبارکہ کی شروع میں اپنوں سے میل جول یعنی حقوق العباد سے متعلق احکامات ہیں مثلا یتیموں کے حقوق رشتہ داروں اور بیویوں کے متعلق حقوق وغیرہ لیکن حقوق کچھ تو ایسے ہیں جو قانونی انضبات میں آ سکتے ہیں اور ان کی ادائیگی بضور قانون کرائی جا سکتی ہے جیسے عام معاملات لین دین اجارہ مزدوری وغیرہ کہ ان حقوق کے ادائیگی میں اگر دوسرا فریق کچھ کمی کریں کوتا ہی کریں تو اس کا ازالہ ممکن ہے مصالحات وغیرہ کے ذریعے لیکن کچھ حقوق ایسے ہیں کہ جو بزور قانون نہیں دلوائے جا سکتے اور نہ ان کو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ ان حقوق میں کوتاہی عدالتوں میں لے جایا جا سکتا ہے جیسے میاں بیگی کے حقوق بیوہ اور یتیم کے حقوق دوسرے رشتہ داروں کے حقوق کہ ایسے حقوق عام طور پہ عدالتوں میں اور ان کا شوہر کرنا انسان پسند نہیں کرتا اور ان حقوق کی ادائیگی پر بندے کو اس کا دل مائل کرتا ہے اور دل تب مائل ہوتا ہے جب اس کے اندر تقوی ہوگی خدا خوفی ہوگی تو اس شرح مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے حقوق کے بارے میں خصوصی طور پہ تاکیر فرمائی ہے کہ ان کو ادا کیا جائے کہ جن حقوق کے تلفی دنیاوی قائدوں اور ضابطوں اور قوانین کے ذریعے ممکن نہ ہو تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالی بھی اس کے حساب اور کتاب کی خاطر نہیں بلکہ انسان جو کچھ کرتا ہے چاہے وہ دنیا زیادتوں میں آتا ہو یا نہ آتا ہو اللہ اس کا حساب کرے گا تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے دورانی میں قرآن مجید کی جو آیات طلبت فرمائے کرتے تھے ان میں ایک آیات ہی بھی ہوتی تھی کہ اب سے دو فریق اپنی زندگی کے ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں پر ہر ایک فریق کے دوسرے کے اوپر حقوق بھی ہے اور ہر ایک فریق کے اپنے اپنے کچھ فرائض بھی تاکہ وہ زندگی کے ہر موڑ پہ اپنے فرائض کو ادا کریں تاکہ دوسروں کو حقوق مانگنے کا نوبت ہی نہ ہے اس لیے کہ حقوق وہاں مانگے جاتے ہیں اور تلفیاں وہاں ہوتی ہے کہ جہاں دوسرا فریق اپنا فرائض ادا نہ کرتا ہو اور جہاں ہر فریق اپنا فریضہ ادا کرے گا اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا تو دوسرے فریق یا دوسرے لوگوں کے حقوق خود بخود پورے ہوتے ہوں گے ان کو حق مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی راجی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشاد ہے یاد کو یہ سورہ نسا کے پہلے رکو ہے اور یہ رقو آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر گیارہ تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے اس میں اللہ کا ارشاد ہے اے لوگو جو تقوہ اختیار کرنے والے ہو اب تک ملدی تم ڈرو اپنے اس رب سے خلق واحدت جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے وہ خلق منحض و اور اسی سے پیدا کیا اس کی بیوی و بس اور پلائے ان دونوں سے رجعاد کثیر سا بہت سارے مردوں کو اور بہت سارے خواتین کو یعنی آپس میں وقتی طور پہ ایک دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں اگر تمہیں تمہارا نفس آمادہ نہ کرے تو اس رشتے کو یاد کرو جو پہلے سے تمہارے درمیان قائم ہے اس لیے کہ ایک رشتہ وہ ہے جو اب قائم ہوا ہے میں بیوی کی صورت میں لیکن ایک رشتہ وہ انسانیت کا ہے جو روز اول سے اللہ نے قائم فرمایا ہے اور وہ ہے اولاد آدم ہونے کے ناطے سے تو اگر یہاں یہ رشتہ اختلافات اور نزاحب کے شکار ہو جائے تو اپنے آپ کو پھر دوسروں کے لیے اجنبی نہ سمجھو اس لیے کہ ہو تو تم ایک ہی آدم کے اولاد وہ تقلبی اور ڈرتے رہو اس اللہ سے تصا البی جس کے واسطے سے سوال کرتے ہو کہ اللہ ہمارا یہ کام کر لو ول ارحام اور خبردار رہو خراب داروں کے حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں بھی یعنی صلی رحمی کر لیا کرو رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھا کرو چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں صلی رحمی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ایک حدیث ہے مشکل شریف نے آپ نے فرمایا رحمة. یعنی جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں رسمت پیدا ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ سل رحمی کرے سل رحمی کے دو بڑے اہم فائدے ہیں ایک تو آخرت کا سوال ہے اور دوسرا فائدہ دنیا کا ہے اور وہ یہ ہے اس سے رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے اور عمر میں برکت پیدا ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائیں میں حاضر ہوا تو آپ کے وہ مبارک کرمہ جو سب سے پہلے میرے کانوں میں پڑے یہ تھے کہ یا ایوہ الناس افشو السلام و اطعیم الطعام وصلو, وصلو الارحام وصلو باللہ لیوالناس نیام تدخل ہرجمن السلام لوگوں ایک دوسروں کے کثرت سے سلام کر لیا کرو یعنی جب بھی آپس میں ملو تو ہر مسلمان بھائی کو چاہیے کہ ہم نے مسلمان بھائی کو سلام کرے اور اللہ کے رضا جوڑی کے لیے لوگوں کو کہاں کہلایا کرو اللہ کی دی ہوئی میں سے اللہ کے بندوں کو کہلایا کرو جو ضرورت مند ہے اور سلی رحمی کیا کرو اور ایسے وقت میں نماز کی طرف سبقت کیا کرو جبکہ عام لوگ نیند کے مزے میں ہوں یادر کو ان امور پر عمل کر کے تم حفاظت اور سلامتی کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے جنت میں پہنچ جاؤ گے شریف میں یہ حدیث ہے جی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شان ہے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر نگاہان ہے تمہارا نگران ہے زمانہ جاہلیت میں عام طور پہ لوگ ایک دوسروں کے حقوق کو ادا نہیں کیا کرتے تھے اور بالخصوص بالخصوصیتی حقوق اس لیے کہ یتیم خود بے بس اور لاچار ہوتے تھے وہ اپنے حقوق کی حصول کی استطاعت نہیں رکھتے تھے اور وہ لوگ یتیموں کا حق دبا لیتے تھے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے عہد میں اشاف فرمایا ہے کہ وہ آت اور دو یتیموں کو ام ان کا مال ولابدلحدیثیبی اور ان کا مال بدل نہ لو برے مال کے بدلے میں کہ اپنا برا مال نہ پسندیدہ مال دونوں کو دے دو اور ان سے اچھا اچھا مال خود لے لو چاہے وہ اچھی زمین کی صورت میں ہو اچھے مکان کی صورت میں ہو یا اچھے جانوروں کی صورت میں وَلَا اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ان نوگان خوبیرہ بے شک یہ بہت بڑی وبال کی بات ہے وہ انختم اللہ تخیلی تامہ اور اگر ڈر ہو تمہیں کہ تم انصاف نہ کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے حقوق میں تو فل ہو ماتا بل حکوم تو نکاح کر لو جو اور عورتیں تمہیں پسند ہے مسنا تو دو وسوداس اور تین تین اور ربعوں اور چار یعنی ایک شخص نے اگر زیادہ شادیاں کرنی ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ یتیم بچی کے ساتھ ہی نکاح کر لیں بلکہ اس کو چھوڑ کر وہ اوروں کے ساتھ نکاح کریں چنانچ میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کرا دیا ہے اور بخاری شریف میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص فوت ہوا اور اس نے اپنے پسمندگان میں ایک بچی کو جوڑا اس بچی کی جو ورثات دیکھا کہ یہ بچی مالدار ہے اور اس کے ایک باغ ہے تو ان ورثہ میں سے ایک نے اس لڑکی کو اپنا شریک حیات بنا لیا اور شادی کرنے کے بعد اس کے حقوق کی ادائیگی میں ان لوگوں نے کوتاہیاں کی یہاں تک کہ مہر وغیرہ بھی ان لوگوں نے نہیں دیا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نہ فرمائی تاریخ کے میں آتا ہے کہ زمانے جہریت میں ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا اور ان کے پسماندگان میں کوئی بچی لے جاتی تو وہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ بچی خوبصورت ہے تو پھر اس کو اپنے ہاں لیا رکھ لیتے تھے یا اگر وہ بچی مالدار ہے تو پھر اس کی شادی وہ باہر نہیں کرنے لیتے بلکہ یا تو خود ان کے ساتھ شادی کر لیتے تھے یا اپنے کسی نکمے رشتہ رشتے دار کے رشتے اجتواج کے ساتھ ان کو منسلک کر لیتے تھے اس نیت سے کہ یہ اگر باہر گئی تو یہ جائیداد باہر لے جائے گی پیسہ باہر لے جائے گی اور پھر ان کو اپنے نکامے رکھ کر وہ ان کے حقوق ادا نہیں کیا کرتے تھے اور ظاہر بات ہے کہ خود سے تو وہ کمزور ہوتے تھے وہ اپنے حقوق کے کی حصول کے لیے کسی دوسرے کے ہاں کوئی اپیل بھی نہیں کر سکتے تھے اس لیے کہ یہ ان کے گھر کا معاملہ ہوتا تھا تو, تو اللہ تبارک وطالعہ نے فرمایا کہ جہاں تمہیں یہ خوف ہو جائے کہ تم یتیم کے حقوق ادا نہیں کر پاؤ گے تو پھر ان کے سوا جو اور ہو رتے ہیں جو بھی تمہیں پسند ہو ایک سے لے کر چار تک بریک وقت تم ان کو اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہو ہر پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ ایک سے زیادہ اگر شادیاں کریں اللہ تعالی یہ کہ پھر ان میں انصاف نہ کر سکو گے تو فواق تو پھر ایک ہی سے نکاح کر لو زمانہ جہریت میں لوگ ایک ایک وقت میں کئی کئی سو خواتین کے ساتھ نکاح کیا کرتے تھے اور ظاہر بات ہے کہ ایک شخص کے لیے ایک وقت میں اتنی بڑی تعداد میں خواتین کے حقوق کی ادائیگی ممکن نہیں ہوتے تھے اور یہ چیز وہ لوگ اپنے لیے باعث فخر سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی کسی کی تین سو بیلیاں ہیں کسی کی پانچ سو بیلیاں ہیں کسی کی ہزار بیلیاں ہیں اور معاشرے میں یہ طرز عمل ناپسند نہ نہیں کیا جاتا تھا بلکہ باعث فخر سمجھا جاتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کے حقوق اور ان پر ہونے والے مظالم کے انصراد کے لیے یہ آیاتی نظر فرمائی کہ اگر ایک سے بڑھ کر تم زیادہ تم نے شادیاں کرنی ہے تو زیادہ سے زیادہ چار کر سکتے ہو لیکن وہ بھی اس صورت میں کہ تم ان میں سے ہر ایک کے برابر حقوق ادا کرو اور اگر کسی ایک کے حق کی ادائیگی میں کوتا ہی کا در ہے تو پھر ایک ہی شادی کر لیا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں ایک سے زیادہ شادیاں کی ہے وقت میں اور ان میں سے بعضوں کے حقوق کو تو وہ ادا کرتے رہے اور بعضوں کے حقوق کو انہوں نے ادا نہ کیا بلکہ ان کو لٹکائے رکھا تو یہ لوگ اس حال میں اللہ کے سامنے آئیں گے کہ ان کے جسم کا ایک دڑا یا ایک حصہ فالص زدہ ہوگا خوشک ہو چکا ہوگا جو اس بات کی دلیل ہوگی کہ انہوں نے دنیا میں اپنی بیویوں کے درمیان انصاف سے کام نہ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شاع ہے کہ اگر ایک آزاد عورت کے حقوق کی ادائیگی کا بھی تم میں استطاعت حاصل نہیں ہے تو اومام رکت ایمان حکم یا وہ کہ جو لونڈی ہے تمہارے مال میں ادنا یہ بات زیادہ قریب تر ہے اللہ کا یہ کہ تم کہیں ایک طرف جک نہ پڑو نے اور دو عورتوں کو ان کا مہر بڑے خوش دلی کے ساتھ عورتوں کا جو حقوق ہے ان حقوق میں سے ایک حق جو ہے ان کا مہر ہے مہر نکاح کے بنیادی شرائط میں سے ایک ہے جی تین شرائط ہے نکاح کے صحیح ہونے کے لیے ان تین شرائط کے بغیر نکاح صحیح نہیں ہوتا ایک یہ کہ میاں بیوی بی دونوں آپس میں ایجاب اور قبول کر لیں یعنی ایک یہ کہیں کہ میں نے اپنے نس کو ان کے حوالے کر دیا دوسرا یہ کہیں کہ میں نے ان کو اپنے اجاف دے نکاح میں قبول کر لیا اور یہ شعوری طور پہ ہو جبکہ یہ دونوں عاقل اور بالغ ہو اور موجود ہو اگر دونوں عاقل اور بالغ نہیں یا اس مجلس میں موجود نہیں تو وہ کسی کو اپنا وکیل بنا لے اور ان کو اس ایجاب اور قبول کی اجازت دے دے اگر وہ ایجاب اور قبول نہیں کریں گے تو نکاح نہیں ہوگا چاہے بل واسطہ ہو یا بلا واسطہ دوسری شرط یہ ہے کہ اس ایجاب اور قبول پر گواہ قائم کریں کم از کم دو مرد اس مجلس میں عاقل اور بالغ اس مجلس میں ہونے یہ ضروری ہے اگر بغیر گواہوں کے کہیں ایک مرد اور عورت آپس میں ایجاب اور قبول کر لیں کہ مرد کہے میں نے عورت کہے میں نے تجھ سے نکاح نکا کرتی ہوں کیا کر لیا ہے مرد کا عرجی مجھے قبول ہے اس طرح سے نکاح نہیں ہوگا بلکہ نکاح کے لیے مجلس کا ہونا ضروری ہے وہاں پر لوگوں کی موجودگی ضروری ہے اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس نکاح کے دورانیے میں مرد اور عورت کے لیے کچھ حقوق مقرر کریں اور ان حقوق میں سر فہرست جو ہے وہ مہر ہے مہر کتنا ہونا چاہیے اس کے لیے شریعت نے کوئی حد مقرر نہیں کی بلکہ یہ شوہر کے حیثیت کے مطابق ہے کہ وہ جتنا ادا کر سکیں اتنا ہی رکھنا چاہیے عام طور پہ ہمارے معاشرے میں جو بعض لوگ اپنے بڑے پن کے اظہار کے لیے اپنے بچوں کا نک نکاح کے دوران زیادہ مہار رکھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی کس نے مہر دی ہے یہ بے انصافی ہے مہر کی ادائیگی یہ لازم ہے مہر کا اصول یہ خاتون کا حق ہے اور اگر وہ چاہیں تو اپنے شوہر کو قریب نہ نہیں دے جب تک کہ وہ اس سے اس کے مہر کو وصول نہ کریں۔ اس لیے مہر اتنا رکھنا چاہیے کہ جتنا شوہر ادا کر سکے اور یہ اس بیوی کا حق ہے ایک دوسری بے انصافی جو ہمارے معاشر بعض معاشروں میں پائی جاتی ہے اور وہ یہ کہ اس مہر کو لوگوں کے سامنے اپنے بڑے پن کے اظہار کے لیے مقرر تو کیا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ لیکن تنہائی میں اسے خواتین سے معاف کروا دیا جاتا ہے زبردستی تو یاد رکھیے زبردستی کسی کا حق اسے چین کر وہ اس کے لیے جائز نہیں ہو سکتا دوسری بات یہ بھی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم نے مہر فاتی میں رکھنی ہے 32 روپے چارہ نے رکھنے ہیں تو مہر کوئی مقرر نہیں ہے حضرت حقیقت القبرہ رضی اللہ تعالی انہا کا جو مہر تھا وہ روایت میں آتا ہے کہ کئی اون سے اور مختلف ازواج متحرات کے جو مہر تھے وہ مختلف تھے مہر کا کوئی حد مقرر نہیں ہے بلکہ یہ شوہر کے نساد پہ ہیں کہ اتنا رکھا جائے کہ جتنا وہ دے سکے تو اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ آت اور دو عورتوں کو صدقات ان کا مہر نہرتن خوشی سے انتبن ان ہو پھر اگر وہ اس میں سے کچھ چھوڑ دے تم کو خوشی سے نفسن اپنی طرف سے فکلو ہو ہنی پھر اس کو کہو خوش دلی اور خوشی کے ساتھ راحت کے ساتھ اگر وہ خود چھوڑ دیں واپس نہ لیں اور واپس کر دیں تو پھر وہ تمہارے لیے جائے گا ولا دس والی اور مت پکڑو براخلوں کو ان کا وہ مال جا اللہ قیاما جن کو بنایا ہے اللہ نے تمہارے گزران کا سبق جن یتیموں کے تم نگران بنا دے گئے ہو تو ان کا جو مال ہے وہ ان نادان یتیموں کے حوالے نہ کرو اس لیے کہ اس کو ضیاء کریں گے بلکہ اللہ تبارک وطالعہ کے ارشان ہے ورزو ہوں اور اس مال میں سے ان کو کھلاؤ وقصو اور اس میں سے ان کو بناؤ وقول معروف ہے اور ان سے معقول بات کر لیا کرو یعنی ان کو ڈانٹونا ان پر زیادتی نہ کرو ان کو تکلیف میں نہ ڈالو وہ بسلول تام تربیت کرتے رہو یتیموں کے ہفتہ یہاں تک ایزا وال نکاحا جب وہ نکاح جو عمر کو پہنچ جائے ان آنس تم من پھر اگر تم دیکھو ان میں ہوشیاری تو اب فد فاؤ ال ان کا مال ان کے حوالے کر والا تو اصرافن اور تم نہ کہو ان کے مالوں کو ضرورت سے زیادہ وہ اور بغیر کسی حجت کے یکبرو اس خوف سے کہیں ببڑے ہو جائے یہ بھی ایک بیماری بعض معاشروں میں پائی جاتی تھی اگر کوئی شخص یتیم کا کفیل بنا ہے ذمہ دار بنا ہے تو وہ یتیم کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے اس کے مال اڑانے کی کوشش کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے یہ بڑا ہو جائے اور پھر یہ ہم سے اپنا مال بھیجا خارج کرنے سے روک لیں تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسا مت کرو امن کا نا غنی اور جو جس شخص کو حاجت نہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ یتیم کے مال کے استعمال سے اپنے آپ کو بالکل وہ امن کا اور جو کوئی مختارج ہو تو فلجہ معروف وہ اس میں سے کائے لیکن دستور کے مطابق اور وہ دستور کے مطابق یہ ہے کہ اگر وہ یتیم کے مالوں کی حفاظت کر رہا ہے چوکیداری کر رہا ہے یا اس کو تجارت میں لگائے بیٹھا ہے تو اس میں سے اپنے لیے جائز تنخواہ مقرر کر سکتا ہے فیضا دفعت علیہ پس جب تم حوالے کرو ان کو ام ان کا مال تو اشد علیہ ان پر گواہ قانتا تاکہ کل کو وہ یتیم کہیں تمہارے لیے مسئلہ نہ بنانے کہ میں مجھے تو دیا نہیں برکف عاد اللہ اور اللہ کافی ہے حساب لینے کو لرجاری نصیبل والدان والربون مردوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو چھوڑ جائے ان کے والدین اور دوسرے خرابت دار وال نسائی اور عورتوں کا بھی حصہ ہے مما اس میں ترکل والدانی والا جو چھوڑ جائے ان کے والدین یا ان کے دیگر خرابت دار مما اس میں سے قلم خواب و توڑا ہو یا زیادہ نصیب و یہ حصے ہیں اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی وہ ازا حضرت قسمت قربا اور جب حاضر ہو تقسیم کے وقت دیگر رشتے دار ولیتام اور یتیم ول مساکین اور محتاج معروفہ اور کہو ان کو بڑے معقول بات یہ ابتدائی آیاتوں میں سے ہیں کہ جب اللہ تبارک تعالی نے عرابداروں کے لیے حصے مقرر نہیں فرمائے تھے جو انشاءاللہ آنے والے رکواٹ میں اور اس مبرکہ کے آخر میں ہیں تو اس کے متعلق اللہ نے حکم دیا تھا کہ یتیموں کے جو دیگر قریب ترین رشتے دار ہیں ان کو بھی اس دنیا سے رحلت کرنے والوں کے مال مطلقہ میں سے کچھ نہ کچھ دیا جائے لیکن اب یہ آیات منسوخ ہو گئی ہے ان آیاتوں سے جو آنے والے رکو میں ہے اور جو بھی سورمبرکا کے آخر میں ہے کہ جب اللہ نے مقربین کے لیے حصے مقرر کر دیے تو اب ان کو حصے دینا جو دیگر عزیز اور اقارب ہے کوئی ضروری نہیں رہا اللہ کا شاد ہے ول یخ الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعفا خافوا علیہم اور چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ کہ اگر چھوڑے اپنی پیچھے اولاد جو کمزور ہو نا تمام خوف علیہم کہ وہ ان پر بھی ایسا ہی اندیشہ رکھتے ہوں تو جو تقسیم کنندگان ہے یا جو یتیموں کے والی بن گئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ یہ سوچیں کہ اگر میں اپنے پیچھے اپنے بچوں کو اس حال میں چھوڑتا تو میں ان کے ساتھ دوسروں سے کیا توقع رکھنا پسند کرتا یہی یہ اپنے بارے میں سوچ رکھیں کہ مجھے جو اللہ نے یتیموں کا واری بنا دیا ہے مجھے ان کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے فلی اللہ بس یہ چاہیے کہ اللہ سے لڑیں اور یہ کونا زدیدہ اور چاہیے کہ سیدھی بات کہیں ان الدین یاتیموں کا مال کاتے ہیں ظلم ان نما یا عقل بے شک وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بڑھ رہے ہیں اور ام قریب ان کو آگ میں داخل کر دیا جائے گا یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو یتیموں کا مال نا حق طریقے سے کانے کا یہ ناک انجام ہوگا کہ اللہ ان پر سے اتنا ناراض ہوگا کہ ان کو اللہ جہنم میں ڈال دے گا اور یتیموں کا کایا ہوا مال ان کے بیٹوں میں چاہے وہ دنیا میں کسی بھی صورت میں ہوں پھل پھلوں کی صورت میں ہوں گانے کی صورت میں ہوں وہی کائے ہوئی چیز ان کے لیے جہنم کے انگارے بن جائیں گے اللہ تعالی و تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنا فریضہ ادا کرنے اور دوسروں کے حقوق کے کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائیں واخر الدوانہ الحمد للہ